مدینہ کراچی میں بارش بھی برس رہی ہے اور برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے اس برستی بارش میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو بھی حرمین طیبین کی بار بار مقبول حاضریہ نصیب فرما اور بالخصوص ہم سب کو حج کی سعادت اتا فرما آمین بجاہ النبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی عل صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ تلاوت قرآن مجید اور پھر انشاءاللہ شاء صلی اللہ اب فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ وج اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت قرآن مجید کروں گا اب بھی اصول ثواب کی خاطر حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ آیا بینات سماعت کیجیے <سلام> Hello <laughs> واہ علیہ وسلم مدری چل کے ناظرین خوش نصیب زائروں خوش نصیب حاجیوں حجنوں دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیے ہو سکے تو اپنے ساتھ کاغذ قلم بھی رکھیے کوئی کاپی یا ڈائری رکھ لیجیے جس میں آپ مدنی پھول بھی لکھ سکیں بہت ساری باتیں آج سننی ہے سیکھنی ہے کئی باتیں یاد رہ جائیں گی کئی بھول جائیں گے تو اگر نوٹ کر لیں گے تو یہ ڈائری آپ کو ان سفر میں کام آئے گی کچھ باتیں تو کتاب سے ارض کرنی ہے اور کچھ ان شاء تجربات کی روشنی میں ارض کرنی ہے تو وہ شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملیں تو نوٹ کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ سفر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا آئیے سفر حرمین کی یادوں میں گم ہو کر کلام کلام شریف میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ ناز شریف سنیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف پڑھنے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں آپ سننے سے پہلے کر لیجئے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے خیر من عام یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ اعظب وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناد شریف پڑوں گا آپ بھی حصول ثواب کی خاطر دو جانو ہو کر گمبد خزرہ و مکین گنبد خزرا صلی اللہ تعالی وسلم کا تصور بان کر اشبار آنکھوں سے نا شریف سننے میں شامل ہو جائیے سلام عليكم يا حبيب الله سل الله عليه يا رسول الله سلام عليكم يا پل جا پہلے آ مہرے ہے آدیم پنکھ چند گے ہانی نگر پھر گئے حج کے مر تمبلا تمبلا تمبلا تمبلا نی فل بھارے جان اللہ علیہ کیا رسول اللہ مولانا محمد علی استار قدری ززویزیائی دامد دامت برکاتم علیہ اپنے آقا و مولا کے حضور کیا استغاثہ پیش کرتے ہیں آئیے مل کر ہم بھی یہی فریاد کرتے ہیں ہم کو يا <تصفيق> رسول میں کوئی ایسا بھی اسلامی بھائی ہو کوئی ایسی اسلامی بہن بھی موجود ہو جو شاید اس وقت حج پہ نہ جا رہے ہو اور تڑپ بڑھتی رہی کتنے خوش نصیب ہیں جو حج پر جا رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں جو احرام خرید رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنی فلائٹ کے انتظار میں ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ دن گن رہے ہیں کہ وہ, وہ دن کب گا کہ میری حاضری ہوگی آج کتنی خوشی خوشی وہ کاپی پینسل لے کر حج تربیتی اجتماع میں شامل ہوں گے مگر کئی ایسے ہوں گے جو حسرت سے ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں گے کہ میری زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا دن آئے گا کہ جب میں بھی مدینہ دیکھوں گا میں بھی مکہ دیکھوں گا کبھی میں بھی لمبی کی سدائیں بلند کروں گا واقعی کبھی میں بھی احرام پہ دوں گا شان رسول یاد رکھو کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ ق... fa... حقیقت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں یہ جو کلام ہو رہا ہے نا کہ ہم کو بلانا اللہ سلے وہاں سے بلاوا آ گیا تو یہ ساری رکاوٹیں یہ سارے مسائل جو یہ حل ہو جائیں گے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ میرے شیخ علیقت امیر اہل سنت نے آشقان رسول کی 130 سو میں لکھا کہ حضرت علامہ عب ابول عبد عبدالرحمان بن علی ابن جوزی علر رحمٰ اپنی کتاب یون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں ایک پریزگار شخص کا بیان ہے کہ میں مسلسل تین سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہیں ہو رہی تھی چوتھے سال حج کا موسم بہار آیا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا ایک رات سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی الحمد نبی یہ پاک علیہ رات وسلام کی خواب میں زیارت ہوئی آک نے فرمایا تم اسی سال حج کو آ جانا کہتے آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جوب اٹھا میرے آکا علی سرات کی یہ پیٹھی پیٹھی آواز میرے کانوں میں رس گول رہی تھی کہ تم اسی سال حج کو چلے آنا بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت تو مل چکی تھی بڑا شادا فرہا تھا اچانک یاد آیا میرے پاس تو زیادہ رائے نہیں میں غریب میرے پاس تو کچھ نہیں میں بدھینے جاؤں گا کیسے کہتے یہی خیال آیا تو پھر غمگین ہو گیا رات پھر سویا میرے آقا علیہ السلام نے پھر زیارت کروائی میں پیارے آقا سے اپنی غربت کا تذکرہ نہ کر سکا تیسری رات پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے پھر فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا میں نے سوچا کہ اگر اب چوتھی بار میرے آقا نے دیدار کروایا تو نبی پاک سے عرض کر دوں گا آقا نہ پلے زر ہے وہ امیر لسنت کا شعر ہے نا کہ میرے پاس اسباب تو نہیں ہے وہ نا میرے پاس پلے زر نہیں ہے تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آ گئی نبی پاک علیہ سرات وسلام پھر ان کے خواب میں تشریف لائے پیارے آقا نے پھر فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا میں نے دست بستہ ارض کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس اخراجات نہیں ہیں ارشاد فرمایا تم اپنے مقام میں اپنے مکان میں فلا جگہ کھو دو وہاں تمہارے دادا کی ذرہ موجود ہوگی دادا کا ایک لباس ایسا ہوگا کہتے ہیں نبی پاک تو خواب میں یہ فرما کر تشریف لے گئے صبح میری آنکھ کھلی میں بہت خوش تھا نماز فجر کے بعد میرے آقا علیہ اثرات والسلام نے جو خواب میں جگہ بتائی تھی اس جگہ کو میں نے کھودا وہاں ایک قیمتی ذرہ موجود تھی بالکل صاف ستھری تھی گویا ابھی کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو میں نے چار ہزار دینار میں اس کو فروخت کیا اللہ کا شکر ادا کیا اور نبی پاک علیہ سرات والسلام نے بلایا تھا اسی سال حج کو روانہ ہو گیا جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں ایک, ایک اور بڑا باریک نقطار کر دوں آپ مدینے جانا چاہتے ہیں نا حج پر جانا چاہتے ہیں ضرور تڑپ ضرور دعائیں کی دیئے ضرور کی دیئے مگر یہاں کچھ اسلامی بھائی غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ دنیا والوں کو کہتے ہیں مجھے بھیج دو مجھے مدینے جانا ہے میرا اسباب کر دیجیے مجھے حج پر جانا ہے نہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی <Galah>، کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے آکار تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے بس مدینے والے آقا علیہ رات و کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیے اور آج اسی اسی مناسبت سے یہ اجتماع رکھا گیا ہے کہ جو جا رہے ہیں وہ تربیت لے لیں جو نہیں جا پا رہے وہ ذوق لے لیں وہ شوق لے لیں وہ تڑپ لے لیں تاکہ مل کر جب جب پاک کو پکاریں گے تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلارے مل کر پڑے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہمیں جب بارش برستی ہے اور جب گمبد خزرہ سے وہ بوڈے ٹکراتی ہیں سبحان اللہ اور جب مکہ پاس میں بارش برستی ہے اور میزاج رحمت سے جب یہ مبارک کترے نیچے زائرین پر اپنا کرم لٹاتے ہیں سبحان اللہ وہ مناظر کیا خوبصورت ہے اس وقت بارش برس رہی ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں مکے کی بارش نصیب فرما بارش مکہ میں طواف نصیب فرما ہمیں ملین منورہ کی بارش عطا فرما خصیب حاجی تیاریوں میں مصروف ہیں ہم کیوں نہ تڑپیں اس سفر کو یہ مغفرت کا سفر ہے یہ رحمت کا سفر ہے یہ علایتوں کا سفر ہے یہ جن کو چنا جاتا ہے انہیں بلایا جاتا ہے اپنا مہمان بنایا جاتا ہے اے خوش نصیب حاجیوں یہ کوئی آرڈنری ٹرپ نہیں ہے یہ کوئی نارمل سفر نہیں ہے ارے حدیثوں میں فضائل تو سنیں پڑھیں تو صحیح حادیث کہتے ہیں روح تک جھ اٹھتی ہے جب یہ فضائل حج کے سنتے ہیں پھر کیوں نہ حج کی تڑپ بڑھے میرے آقا علیہ سرات اسلام فرماتے حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایک اور جگہ میرے آقا اکاسرات اسلام فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے سروار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے اے حج پر جانے والوں یہ سفر کتنا مبارک ہے کہ خیر سے واپس آئے تو بھی ٹھیک اور اگر اس سفر میں ہی موت آ جائے تو یہ موت بھی کتنی پیاری نبی یہ پاک علیہ سلاطو فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی نہ حساب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ یعنی تو جنت میں داخل ہو جائے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین ایک بار حضرت داؤد علی سلاسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا سنو سنو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہر ظاہر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں آفیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا اے میرے بیچے بیچے اسلامی بھائیوں ایک کمیل حدیث میں میرے آقا علیہ اسلات السلام نے اس سفر کی مبارک ساعتوں کے بارے میں بہت خوبصورت فضائل بیان کیے اب اگر جو عرفہ کا دن ہے یوم عرفہ جو حاجی ارفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اللہ غنی کیسی کیسی مشارتیں ہیں میرے آقا علیہ اسلات اسلام فرماتے ہیں اور ارفا کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ ازد بدل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ یعنی حج کرنے والوں کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے یعنی ملائکہ کے سامنے میرا رب ازد بدل فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پڑا گندا سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش, بارش کے کتروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا میرے بندوں واپس جاؤ تمہاری بخشرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو اے مجھے خدا کی قسم آپ کتنی بار تصویروں میں کعبہ دیکھ لیجیے کتنی بار ہی تصویروں میں مدینہ دیکھ لیجیے اور کتنی بار آپ نے ویسے وہاں جا کر بھی کعبہ شریف دیکھا ہو مگر جو جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کعبہ مشرفا کے سامنے ایک مسلمان پہنچتا ہے اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے کعبہ مشرف کو دیکھتا ہے، یہ منظر الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہکا بکا تھوڑی دیر کے لیے تو رہ جاتا ہے کہ آگ کدھر گیا میں رب میں رب کے دربار میں آ گیا میں اللہ کے گھر کے سامنے آ گیا جدھر میرے رب کی رحمتیں چھما برس رہی ہیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں اپنی خطائیں یاد آتی ہیں اپنے اپنے جرم یاد آتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی میرے مولا نے اپنے گھر پر بلا لیا پھر بلا لیا اور یہ کیفیات پورے سفر میں باقی رکھتا یہ خیال اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہے کہ میں کب آنے کے قابل تھا ارے ہم قابل نہیں ہمیں بلایا گیا ہے آج ہم کسی کی ایک بات نہ مانے وہ ہمیں اپنے گھر نہیں بلاتا دو چار بار بات نہ مانے تو منہ نہیں لگاتا ارے ادھر تو ساری زندگی نافرمانی میں گزری ہے مگر خوش نصیب یوں پھر بھی تمہیں بلایا جا رہا ہے پھر بھی مہمان بنایا جا رہا ہے سارے سفر میں شرمندگی ساتھ ہو سارے سفر میں شکر کے جذبات ساتھ ہوں سارے سفر میں یہ کیفیات ساتھ ہو کہ مجھ گناہ گار پر اتنا بڑا کرم فرمایا گیا اور مجھے بلایا گیا اور دیکھو جسے بلایا گیا ہے اسے کیسا نوازا جاتا ہے حضرت بن علی موفق علیہ رحمت اللہ الحق فرماتے ہیں حضرت علی موفق علیہ رحمت اللہ الحق فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی کعبہ مشرف کا طواف کیا حضر اسود کا بوسہ لیا دو رکعت نماز طباف پڑی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ لائی کی یا اللہ میں نے تیرے گھر کے گردانے کتنے چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں کہتے پھر مجھ پر غنود کی تاریخ ہو گئی پھر میں نے غیبی آواز سنی اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے یعنی ہمیں بلایا گیا ہے اے حاجیوں جنہیں مہمان بنایا جا رہا ہے انہیں گویا چنا گیا ہے رب نے کرم کے دروازے کھولے ہیں اب دیکھو ادب سے جانا شکر کے ساتھ جانا اپنے گناوں کا بوجھ سر پر محسوس کر کے جانا کہ اب کریم کے در پر جاؤں گا گناہ معاف کروا کر آنے ہیں مجرب جا رہا ہے بادشاہ کے دربار میں اور اس سیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ بخشش لیے بغیر نہیں آؤں گا دنیاوی خیالات دل میں نہ ہو کوئی اور پلاننگ نہ ہو ارے شاپنگ کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے دن پڑے ہیں حج کا سفر نصیب والوں کو ملتا ہے کیا معلوم پھر نصیب میں یہ سفر ہو یا نہ ہو تو اس سفر میں بہت اچھی اچھی نیتیں شامل حال رہنی چاہیے اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سبنت کو آپ نے اپنی بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین نے حج اور عمرے جانے والوں کے لیے کچھ نیتیں لکھی ہیں 56 نیتیں لکھی ہیں یہ کتاب تو ویسے ہی اس کا نام ہی رفیق الحرمین ہے قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہونی چاہیے یہ الحمدللہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کا پاکٹ سائز بھی موجود ہے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا اور بھی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی سفر کی ساتھی ہے تو اسی میں الحمدللہ اس کے صفحہ نمبر گیارہ پر الحمدللہ حج اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے چھپن نیتیں لکھی ہیں میں کچھ نیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ نیتیں کتنی کام آنے والی ہیں یہ نیتیں ہوں گی تو ان اس سفر میں کتنی آسانی ہو جائے مل کر آئیے اس نیت کے بعد زور سے انشاءاللہ بھی کہہ دیں جو ہجپ جا رہے وہ بھی نیت کر لیں اور جو نہیں جا رہے وہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ جب حج پر جائیں گے تو ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ صرف رضاء اللہ پانے کے لیے حج کروں گا عیسائت پر عمل کروں گا وَاطِمُّ الحجّ لِلّٰه حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو اسی طرح ایک اور نیت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی میں حج کروں گا ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا مالے حلال سے حج کروں گا <سؤال> یہ بڑی اہم بات ہے حج پر جانے والوں اور سے سنیے مالے حرام سے اگر کوئی حج کرتا ہے اس کے حج قبول ہونے کی امید نہیں اگرچہ فرض اتر جائے گا اور اگر کسی کو اپنے مال میں شبہ ہے کہ حلال ہے یا حرام یہ کچھ تھوڑا سا شبہ ہے تو فرمایا قرض لے کر حج پر جائے اور وہ قرض اپنے اس مشکوک مال سے ادا کر دے حدیث سے پاک میں ہے جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے جب لبیک کہتا ہے آتف غیر سے جواب دیتا ہے نہ تیری لبیک قبول نہ خدمت پذیر یعنی منظور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے یہاں تک کہ تے مال حرام کہ تیرے قبضے میں ہے اس کو مستحقوں کو واپس کر دے تو حرام کما کر نہیں حلال توشہ لے کر حلال مال سے حج کو جانا ہے پھر ایک اور نیت کرتے ہیں کہ سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا یہ بڑی پیاری نیت ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ویسے تو سنت ہے جب بھی کوئی چیز خریدے تو بھاؤ تاؤ کرے کچھ کمی بیشی کروائیں مگر فرمایا کہ جب سفر حج کے لیے کوئی چیز خریدی جائے تو بہتر یہ ہے کہ جو مانگے وہی رقم اسے دے دے, دے یہ بھی گویا ایک مکے بدینے سے محبت ہے نا کہ آپ اگر احرام خریدنے گئے ہیں آپ چپل خریدنے گئے اگر حج کے لیے سامان خرید رہے تو اب یہاں بہتر یہ کہ بھاؤتاؤ نہ ہے جو قیمت بتائے اسی قیمت پر وہ خرید لے تو انشاءاللہ یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ فتح میں آلہ حضرت نے لکھا فتح بہ میں کہ یہ بہتر ہے اچھا چلتے وقت گھر والوں رشتے داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا اور دعا کرواؤں گا تو اگر واقعی پہلے تو غور کریں, کسی کا دل دکھایا ہے کسی کا کوئی حق آتا ہے تو پہلے اس کا حق ادا کریں اس کی معافی تلافی کریں ورنہ ویسے بھی گھر والوں سے معافی تلافی قصور معاف کروا کر جائیں دعائیں کروا کر جائیں کیا معلوم یہ زندگی کا آخری سفر ہو اور جس کریم کے در پر جا رہے ہیں اگر حقوق لوگوں کے ہوں گے تو آپ خود سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں پہلے حقوق معاف ہو جائیں قصور معاف ہو جائیں لوگ ہمیں دعائیں دے کر بھیجیں تو اس کا لطف بھی اور ہے اس کا مزہ اور ہے ایک اور بڑی پیاری بھی ہے سنت نے اس کتاب میں لکھی کہ حاجت سے زائد توشہ یعنی اخراجات جو ہے نا تھوڑے زیادہ لے کر جائیں رفقا پر اس نیت کے ساتھ کہ رفقا پر خرچ اور فقرا پر تصدق یعنی خیرات کر کے ثواب کماؤں گا اور ایسا کرنا حج مبرور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ راستے میں فقیروں کو یعنی غریبوں کو دیتے جاتے ہیں اور بالخصوص حج مبرور کی جو نشانیاں بیان کی گئی نا اس میں سبحان اللہ حج مبرور اس حج اور عمرہ کہتے کہ کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو کوئی گنا نہ ہو دکھاوا سنانا نہ ہو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا کھانا کھلانا نرم کلام کرنا سلام پھیلانا خلکی سے پیش آنا یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں تو اس سفر میں انشاءاللہ کچھ اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھوڑی زیادہ لے جائیے گا پیسے تھوڑے سے اس لیے سے زیادہ لے جائیں کہ اپنے رفقا پر خرچ کروں گا حاجیوں پر تصدق کروں گا انہیں کھلاؤں گا تو یہ بھی انشاءاللہ حج مبرور کی ایک نشانی تو نیت کرے ایسا کریں گے انشاءاللہ. زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا اچھا دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا پریشانیاں آئیں تو صبر کروں گا اپنے رفقا کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے آرام وغیرہ کا خیال رکھوں گا غصے سے بچوں گا یہ بڑا اہم مدنی پول ہے چونکہ سفر پر پہلے گئے نہیں ہوتے اپنے گھر سے دور رہے نہیں ہوتے مختلف قسم کی قوموں کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اب مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو حاجی کو غصہ آ جاتا ہے سب سے مشکل کام یہ ہاں یہ تو ہے بھی نا اب اس میں جو قرآن پاک کی بھی آیت بھی آگے سنیں گے کہ ہمیں جن چیزوں سے روکا گیا اس میں میرے نیچے اسلامی بھائی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں رفس نہیں ہوگا فس فسک نہیں ہوگا یعنی بے حیائی کی باتیں نہیں ہوں گی گناہ کے کام نہیں ہوں گے اور جدال جھگڑا نہیں ہوگا لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ مینا میں عرفات میں ایئرپورٹ پر حاجی تیار ہوتا ہے لڑائی کے لیے آپ اور ہم نیت کر لیں کہ پورے سفر میں کسی سے لڑائی نہیں کروں گا جھگڑا نہیں کروں گا بلکہ روایتوں میں لکھا کہ حاجی کو مختلف مواقع پر آزمایا جاتا ہے فرشتے انسانی صورت میں آئیں گے اور چیک کرتے ہیں گویا کہ کوئی آپ کا ہو سکتا ہے جگہ پر آ کر بیٹھ جائے کوئی آپ کا سامان اٹھا لے کوئی آپ کے آگے لائن میں لگ جائے اب آپ جناب پہلی لڑائی کے لیے تیار تھے تو اب یہ امتحان ہے آپ کا اس پورے سفر میں ایک نیت کر لے مجھے کوئی کتنی تکلیف پہنچا دے میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے اور یہ حج مغرب کی نشانیوں میں سے جھگڑا نہیں کرنا ہے گسے پر قابو پانا ہے اور اس کے لیے ابھی سے پریکٹس کریں بلکہ بہت پیاری بات ہمارے اظہر بھائی نے فرمائی کہ یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس بڑے مسئلے کو سالو کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر اب یہ آپ کے حج میں کچھ وقت باقی ہے نا سفر میں تو آپ مدری کافلے میں سفر کریں مدری کافلا گویا ٹریننگ ہے گھر سے دور رہنے کی زمین پر آرام کرنے کی مختلف قسم کے قوموں کے لوگوں میں رہنے کی سب کے ساتھ کھانا کھانے کی تو مزاج کے خلاف باتیں ہوتی رہیں گی اگر یہیں جھگڑے پر غصے پر قابو پانے کی عادت ہو گئی تو ان سفر حج کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس نیت کے ساتھ کہ مدینہ اور مکائے پاک کے اور حج کے سفر کی تیاری کے لیے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں تو کیا بات ہے اس مدنی قافلے کی تو سبحان اللہ اچھا اب یہ تو بہت ساری نیت ہے میں نے جیسے کہا کہ چھپن نیتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیں رفیق الحرمین میں اور ان نیتوں پر عمل بھی کرنی ہے بڑی پیاری نیت سبحان اللہ سعادت سمجھتے ہوئے ب ثواب مدینہ منورہ کی زیارت کروں گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی پہلی حاضری سے قبل غسل کروں گا نیا سفید دباس سر پر نیا سربند نئی ٹوپی اور اس پر نیا امامہ شریف باندھوں گا سرما اور عمدہ خوشبو بھی لگاؤں گا نیت کرتے رہے انشاءاللہ جب مدینے جائیں گے تو سبحان اللہ آقا کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں گے سبحان اللہ اب بہرحال بہت ساری جس طرح میں نے کہا کہ نیتیں کر لیجئے گا اب میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اب واری ہے آپ کے سامان کی آپ کی تیاری کی اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے چند بڑی اہم چیزیں بتانے لگاؤں ہو سکے تو اسے نوٹ کر لیجیے گا وہ ذرا بیگ بھی لے آئیے گا سب سے پہلے خریداری کریں بیگ کی بیگ نارملی یہ دیکھا گیا کہ حاجی بیگ خریدنے میں غلطی کر جاتے ہیں اچھا بیگ آج کل ایک بڑی سہولت آ گئی ہے کہ یہ جو بیگ ہے یہ ٹائر والے ٹرالی بیگ جو کہلاتے ہیں آپ ٹرالی والے بیگ لیجئے یہاں کھڑے ہو جائے آپ اس کو لے کر اور اس کا ہینڈل کھولیے گا ٹھیک ہے ہاں اب اس کو آپ ذرا چلائیں یہ ٹرالی بیگ ہے ہاں اس کو بہت سارے طریقے سے چلا سکتا سیدھا بھی چلائیں آپ اس کو سیدھا بھی چلائیں ہاں ہاں اس طرح بھی چلائیں جی اب آپ یہ، یہاں میں سمجھتا ہوں اس بیگ کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں ادھر دیجئے گا بیٹا ادھر دیجئے، اس طرح کے بیگ آپ لیجئے، یہ فور ٹائر ٹرالی بیگ کہلاتے ہیں تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن آپ کی جان چھوٹ جائے گی اب دیکھیں اس بیگ کے اندر یہ چاروں ٹائر چل رہے ہیں اب مجھے اگر بیگ وزنی ہے تو آپ دیکھا ہوگا کچھ لوگ یوں اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یوں چلنے میں آپ کو تکلیف یہ ہوگی کہ جتنا وزنی ہے یہ وزن آپ کے ہاتھ پہ آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جھک جاتے ہیں لیکن اگر یہ ٹائر فور ٹائر ہے تو اب مجھے جھکنا نہیں ہے جیسے میں چل رہا ہوں میرے ساتھ یہ بیگ بھی چل رہا ہے اچھا اسی لائن میں بھی چل رہا ہوں میں تو بیگ اگر فور ٹائر اس میں بڑے بھی آتے ہیں اس میں چھوٹے بھی آتے ہیں تو یہ بیگ آپ لے لیں یہ آپ کو بہت کام دے گا آپ اللہ نے چاد دعا دیں گے اور بیگ میں کنجوسی نہ کریں بیگ خریدنے میں کنجوسی نہ کریں کچھ اسلامی بھائی کمزور بیگ لیتے ہیں اب بیگ کیسا لینا ہے یہ سب کے لیے صرف حج کے سفر کے لیے نہیں ہے ویسے بھی انشاءاللہ کام آئے گا یہ بدلی پھول آپ سمجھے مجھے ایسا بیگ لینا ہے کہ میں اس کو فل کر دوں تو یہ فل ہونے کے بعد بارہ بار اٹھا کر پھینکا جائے چھت سے پھینکا جائے چلو یہ اور اونچا لے گئے تو یہ بیگ زندہ رہے گا ویسا بیگ لیں کیونکہ یہ آپ کے سامنے نہیں پھینکا جاتا لیکن یہ اس کے پیچھے جو اس بیگ کا حال ہوتا ہے نا آپ کے پیچھے کہ جب یہ آپ فلائٹ کے لیے بیلٹ پہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ایک بار اٹھا کر وہ ٹرالی میں پھینکا جاتا ہے ٹرالی سے اٹھا کے جہاز میں جہاز سے نکالتے وقت پتا نہیں کدھر کدھر کیونکہ جو حاجی مولم کے ساتھ جائیں گے ان کا بیگ تو بس میں بھی جائے گا تو بس کی چھت سے بھی پھینکا جائے گا تو کئی بار تو ایسا ہوا کہ حاجی کا پہلے ہی دن بیگ ہی ٹوٹ گیا اب اس کی آزمائش پہلے دن سے شروع ہو گئی اب جس کے بیگ کا ٹائر ٹوٹ گیا زپ ٹوٹ گئی ہینڈل ٹوٹ گیا اچھا یہ ٹرالی والے بیگ تو بہت کم لوگ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں وہ ہاتھ میں اٹھانے والا سمجھتے ہیں بڑے طاقتور ہیں آپ بڑے طاقتور ہیں لیکن آپ پانچ دس کلو کا بیگ پانچ منٹ کے لیے تو اٹھا لیں گے لیکن یہ دس پندرہ کلو کا بیگ جب آپ کو کہا جائے کہ پانچ کلومیٹر لے کے چلو تو پھر آپ کو یہ دو کلو بھی بڑا بھاری لگے گا تو ہاتھ میں اٹھانے والا کاندھے پہ اٹھانے والا بیگ نہ لیجیے آپ ٹرالی والا بیگ لیں اور بہترین ٹرالی والا بیگ لیں یہ اللہ نے چاہ پھر مدینے بھی تو جانا ہے نا اللہ اس ریت سے لیں کہ ان ایسے بیگ کو لے کر بار بار مدینے جاؤں گا اللہ تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ایک ہی سفر پر جانا ہے اللہ نے چاہ اس بار ہٹ کے جا رہا ہوں اتنی دعائیں کروں گا کہ اگلے بار گھر والوں کو لے کر پہ جاؤں گا پھر اور بار بار مدینے جاؤں گا تو ایسا بیگ لیں کہ ان یہ چلتا رہے تو بیگ خریدنے میں احتیاط نمبر ون ایک دوسرا بدری پھول جو تجربے سے سیکھا کہ بیگ کا کلر تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے بلیک کالا براؤن یہ کلر تو سب تقریباً بیگ ہو گئے ہوتے ہیں آپ اس سے ہٹ کے کلر لیں اب آپ کہیں گے اس کی کیا وجہ آپ دیکھیں تھوڑا سا ہٹ کے کلر ہیں میں سفر پہ جاتا ہوں میرے پاس تقریباً بیگ الگ الگ کلرز کے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اب جب ہوگا نا آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو سینکڑوں بیگ پڑے ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے ہزاروں بیگ آ رہے ہوں اب آپ کہیں یار میرا براؤن والا یہ والا تھا یا یہ والا تھا آپ پریشان ہی رہیں گے آپ آپ کا کلر ہی ایسا ڈرا لوگ دور سے پتا چل جائے وہ میرا بیگ ہے آپ اٹھا کے لے آئیں گے تو آپ کا کلر الگ ہوگا تو آپ کو اپنا بیگ پہچاننے میں بھیڑ کے اندر بھی بڑی آسانی رہے گی یہ آپ کو تجربے کا مدنی پھول دے دیا اچھا یہ تو ہو گیا بیگ والا معاملہ ٹھیک ہے دوسرا اب آپ نے خریدنے چپل دو چیزیں میں سمجھتا ہوں حاجی کے لیے یوں سمجھ لیں اہم چیزیں جو ہے نا ایک بیگ ہے اور دوسری چپل ہے بیگ ایک ہی ہوگا یا دو ہی بیگ میں آپ کو بڑا اچھا سوال ہے بیٹا بتائیے اس کو رکھو نا بیگ جو ہے دیکھیں آپ کو تیس کلو تقریباً ایئر لائن میں تھرٹی کے جی الاؤ ہوتا ہے معلوم بھی کر لیجئے گا تو تیس کلو آپ کو الاؤ ہے تو آپ نے ایک یہ تو بیگ جہاز کے اندر بھی چلا جاتا ہے دو بیگ آتے ہے یاد رکھے گا ایک آتا ہے لگیج کا بیگ کہلاتا ہے جو کہ آپ نے جہاز میں جمع کروا دینا ہے اور ایک کہلاتا ہے کیبن بیگ بھی کہلاتا ہے یا جس کو ہینڈ بیگ کہہ لیں یا کہ پوچھ لیجئے بیگ خریدتے وقت یہ جہاز کے اندر بھی جا سکتا ہے یہ وہ بیگ ہے جس کو سات آٹھ دس کلو تک آپ بھر کر اپنے ساتھ جہاز کے اندر تک لے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کا ہینڈ کیری ہو گیا اور جو بڑا بیگ ہے وہ بھی ٹرالی والا ہونا چاہیے اس میں بھی آپ مہربانی کر کے ہاں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں بیگ کے بھرنے کا جو انداز کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا بیگ اس کے اوپر دو بندے بیٹھیں گے تو بند ہوگا اتنا سامان ڈال دیں گے اس کے اندر ایک بندہ ادھر سے صرف بند کر رہا ہے ایک ادھر سے صرف کر رہا ہے اور بند کرتے کرتے صرف ٹوٹ گئی اور اللہ کے بندو بیگ کو سانس تو لینے دو تو ایسا نہ کرے دوسرا بیگ لے لیں اگر آپ کا بیگ بہت فل ہو گیا تو اس کو اس طرح پریشر دے کر بند نہ کرے کیونکہ آپ کسی نے اٹھا کر پھینکنا ہے اور اس کا سمجھ لے کیا حال ہونا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں ابھی پچھلے دنوں ایک ایئر لائن میں ایئر لائن کے اسلائبے سے بات ہو رہی تھی جو لگیج پر کام کرتے ہیں انہوں نے نئی بات بتائی وہ مجھے بھی نہیں تھی کہتے جو سامان لگیج میں جاتا ہے نا جہاز میں جاتے ہوئے یا جہاز سے نکلتے ہوئے ایک بار سکین ہوتا ہے جو ہمارے سامنے سکین نہیں ہوتا اندر الگ مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اگر ان کو اس بیگ میں شک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سامان ہے جو جہاز میں نہیں جانا چاہیے تو اس کو کھولتے ہیں تال ہوتا ہے تو تال توڑتے ہیں اور کھولنے کے بعد میں نے کہا کہ کئی بیگ تو بڑے فل ہوتے ہیں دوبارہ پیک ہی نہیں ہوتے تو کہتے پھر وہ اس کو سامان پھینک دیتے ہیں تاکہ بیگ دوبارہ پیک ہو جائے اتنا بیگ پیک نہ کیجیے اتنا سامان مت بھر دیجیے کہ آپ کے علاوہ پھر دنیا کا کوئی شخص اسے پیک نہ کر سکے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں ایک دوسرا بیگ بنا لیجیے تاکہ اس بیگ میں آسانی رہے تو بہرحال یہ دو بیگ ہو گئے اپنے ساتھ آپ ایک بڑا بیگ رکھیں جس کو لگیج بیگ کہتے ہیں اس میں آپ بائیس 25 کلو تک سامان 23 کلو تک ڈالیں اس سے اوپر نہ ڈالیں جاتے ہوئے سامان اگر زیادہ ڈال لیا تو واپسی پر جو کھجور ہے پھر کیسے لائیں گے پھر وہاں ایئر لائن والوں کو پیسے بھر رہے ہوتے ہیں تو جاتے وقت بھی سامان کم ہونا چاہیے سامان ابھی میں بتاؤں گا آپ اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں کچھ لوگ سمجھتے وہاں کچھ نہیں ملتا ارے وہاں سب کچھ ملتا ہے بلکہ دنیا میں جو نہیں ملتا وہ بھی وہاں ملتا ہے الحمدللہ تو آپ صرف اپنے کپڑے لے جائیں کچھ چادر وغیرہ لے جائیں کچھ دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ لے جائیں اگر آپ نے کچھ اپنے لیے نمکو بسکٹ وغیرہ تھوڑا بہت لینا ہے تو لے لیں باقی اللہ کی مہربانی سے وہاں سب کچھ ملتا ہے اور آپ اتنا کچھ لوگ بھر کے چلے جاتے ہیں کہ پھر سنبھالا نہیں جاتا خراب بھی ہو جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ ایئر لائن میں کھانے پینے کا سامان لے جانے پر پابندی ہے تو کچھ لوگ جو گوشت کے ذرا پیک کرا کے لے جاتے ہیں اور سالن لے جاتے ہیں اور روٹیاں لے جاتے ہیں تو یہ سب چیزوں کی لے جانے کی فروٹ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو اپنی ضروری دوائیاں حاجی کیمپ سے پیک کروا لیں کیونکہ حاجی کیمپ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی تو وہ دوائیں آپ کو لے جانے دیں گے تو حاجی کیمپ جا کر بتائیں ان کو کہ ہماری یہ یہ دوائیں ہیں وہ پیک کر دیں گے آپ کو اور پھر آپ اپنے بڑا نارمل سا سامان لے جائیں جس طرح آپ مدنی کافل میں لے جاتے ہیں کپڑے وہاں دھولیں گے انشاءاللہ اچھا خود نہیں دھو سکتے تو وہاں پر لانڈریز بھی ہوتی ہیں لیکن تھوڑا بہت سرف لے کر حاجی ہم نے دیکھا ہے اپنے کپڑے وغیرہ خود انداز سے دھو لیتے ہیں تو یہ ہو گیا اب میں بات کر رہا تھا چپل کی چپل میں بھی ایک مشورہ دوں گا چپل میں بھی کنجوسی مت کیجیے گا جس دن چپل آپ کو کاٹ لیا نا اچھا پہلے تو حیران کے لیے آپ کو دو پٹّی والی ہائی چپل کہلاتی ہے چونکہ مسجد نہیں ہے تو میں نے کہا چلے آج چپل پہن کر بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دو پٹّی والی جو ہائی چپل ہے یہ آپ نے لینی ہے اور اس چپل میں آپ نے ایک چیز کا خیال تو یہ رکھنا ہے کہ پٹی اس سے زیادہ موٹی نہیں ہو کچھ لوگ اتنی موٹی پٹھی لے لیتے ہیں کہ یہ ہماری جو ابری ایڈی ہے یہ کیا کہیں گے یہ پنجا جو ہے یہ ابھرا ہوا رہنا چاہیے کھلا رہنا چاہیے اس پر کوئی پٹی نہیں آنی چاہیے تو یہ دو پٹی کا چپل جو ہے یہ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یہ صرف مردوں کے لیے صرف مردوں کے لیے اسلامی بہنیں تو نارمل اپنے موزے بھی پہن سکتی ہیں جیسے چپل پہنیں گے مردوں کے لیے صرف دو پٹی کے جس کو ہوائی چپل کہا جاتا ہے یہ لیں گے اچھا اس میں بھی خیال میں نے کیا اور آپ کو دکھانے کے لیے کیا آپ اس کی پٹری دیکھیں وائٹ چپل بہت سارے ہوں گے چپل کچھ الگ ہونا چاہیے کہ آپ کا چپل آپ دور سے پہچان لیں اب اپنے اسلامی بھائی جس بدنی کافلے میں سفر کرتے سب کے پیلے چپل اب میرا کون سا والا تھا یا تو جو میرے لسنت کا طریقہ ہے کہ کچھ نشانی چپل پر بھی آرام کی چادر پر بھی اور اگر تھوڑا سا ہٹ کے کلر ہوگا ہٹ کے پٹی ہوگی تو آپ کو سلیکٹ کرنا ڈھونڈنا اپنے چپل جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اچھا اب چپل کا مشورہ یہ دوں گا ایک تو اچھی کوالٹی کا لیں آپ کہیں گے یار یہ بار بار اچھی کوالٹی کا کیوں کہہ رہے دو پٹی کی تو چپل ہیں آپ کو انشاءاللہ پیدل حج کریں گے نا انشاءاللہ شاء پیدل حج کرنے والے کو تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر چلنا پڑے گا ٹوٹل 40 کلومیٹر جس چپل کو پہن کے چل سکتے وہ کیسی ہونی چاہیے چپل ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے سراخ ہو جاتے ہیں چپلوں میں لوگوں کے ایسی چپل بھی لے کر آتے ہیں اچھا ہوتا کچھ نہیں ہے بازو کا چپل کی جو پٹی ہے وہ کاٹنے لگ جاتی ہے اور جس حاجی کو جس حاجی کو یو uh, سمجھیے کہ پہلے دن یا دوسرے دن چپل نے کاٹ لیا نا اور نشان پڑ گیا اس کے پیر پہ زخم ہو گیا اب اس چارے کا سارا سفر تکلیف میں گزرے گا کیونکہ حج کا سفر یہ سمجھ لیں بڑا کام آپ کے ان پیروں نے کرنا ہے عمرہ کرنا طواف کرنا سعی کرنا مینا جانا ارفات جانا رمی کرنا یہ سارے کام پیدل کرنے ہیں پیر آپ کے جتنے مضبوط ہوں گے چپل آپ کے جتنے کمفرٹیبل ہوں گے تو اب چپل کے لیے میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ آپ آج ہی چپل خرید لیں اور اس چپل کو آج سے پہننا شروع کر دیں اگر پیر میں وہ معافک نہیں آ رہی آپ کو لگ رہا نہیں آ رہی کاٹ رہی ہے یہ تکلیف دے رہی ہے چینج کر دیں یہی چیک کر لیں کہ جو چپل مجھے میرے پیروں کے لیے سافٹ ہے میرے پیروں کے لیے مضبوط ہے وہی آپ نے ساتھ لے جانی اور ویسے ہی دو لے لیں دو تین جوڑیوں اس نیت سے لیں ابھی تو سنا کچھ سفر سامان زیادہ لے جائیں دوسرے حاجیوں کو دے دیں گے تو اپنے ساتھ دو تین چپل کی جوڑی رکھیں اور مضبوط والی رکھیں تاکہ آپ کو یہ چپل جو ہے وہ راستے میں تنگ نہ کرے تو بیگ ہو گیا آپ کا لباس ہو گیا آپ کے لیے چادریں وغیرہ جو آپ نے لینی ہے دوائی ہو گئی ضروری سامان آپ نے لے لیا اور دوسرا مضبوط چپل لینے اچھا اب لینا ہے احرام احرام جو ہے بتاتا ہوں. احرام دو قسم کا لینا ہوگا میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ دو احرام لے لیں ایک ٹولیے کا لے لیں اور ایک لٹھے کا لے لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا احرام دو طرح کا ہو جائے گا یعنی آپ اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہونی چاہیے یہ کس لیے ضروری نہیں ہے دونوں بھی لٹھے کی ہو سکتی ہے لیکن اوپر کی چادر اگر تولیے کی ہوگی تو پسینہ وغیرہ آپ کا جذب ہوتا رہے گا چادر بار بار گرے گی نہیں نیچے آپ ذرا ایزی فیل کریں گے اور یہ نیچے لٹھے کی یہ ہوگی کہ وہ آپ کو چلنے میں آسانی رہے گی نیچے ذرا کول رہے گا تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس ایک ایک احرام ہوگا تو ایک احرام آپ گھر سے پہن کے جائیں گے اس میں کام آ جائے گا اور ایک جب آپ حج کے لیے احرام باندھیں گے تو اس کے لیے آپ کو کام آ جائے گا تو احرام آپ دو خرید لیجئے ایک تولیے کا اور ایک لٹھے کا ہاں احرام خریدنے میں کیا دیکھنا ہے بڑی اہم بات تولیے کا احرام آج کل گرمیوں کا موسم ہے ٹھیک ہے اتنا موٹا تولیہ مت لے لیجئے گا کہ پہنتے ہی جناب آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جائے یہ مجھے بہت زبردست احرام پچھلے دنوں ملا ہے یہ ہے تولیے کا لیکن بہت پتلا بہت سافٹ ہے تو ذرا تلاش کیجئے گا تولیے کا احرام ہو مگر موٹا تولیہ نہ ہو صاف تولیہ ہو تاکہ آپ کے جسم پر اچھا بھی رہے آپ کو گرمی بھی کم سے کم ہو اور لٹھے کا احرام اچھا اب لٹھے اور اس احرام میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ احرام لے لیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے کھولیں گے کب جس دن فلائٹ ہے اب اس دن فلائٹ کھولی تو پتہ چلا میرا کب تو لمبا ہے احرام چھوٹا ہے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیلدی ہوتے ہیں اب وہ جسم بھاری اور احرام چھوٹا پڑ گیا اب اس دن پریشان ہو رہے ہیں ایئرپورٹ پہ باندھتے ہیں کچھ لوگ ایئرپورٹ پہ پریشان یار یہ تو مجھے پورا ہی نہیں ہو رہا احرام خرید کر اس کو بھی گھر میں ٹرائی کر لیں دیکھ لیں میرے لیے سائز میں پورا ہے کہ نہیں میرے جسم کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی اچھی ہے کہ نہیں کچھ لوگ ایسا بھی احرام لے آتے ہیں اتنا پتلا کپڑا ہوتا ہے کہ جسم نظر آنے لگ جاتا ہے تو کاٹن اچھا والا ہو تاکہ جسم نظر نہ آئے ایک تیسرا پرابلم احرام میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کاٹن کے احرام پر کلف لگا ہوا ہوتا ہے اگر آپ کے جسم پر کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کلف والا کپڑا پہنے تو تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو کاٹنے لگے گا آپ کے جسم سے ٹچ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ کلف والا کپڑا جب جسم سے ٹچ ہوگا تو آپ کو ہو سکتا ہے ریشیز پڑ جائیں آپ کو خراش پڑے تو بہتر یہ ہے کہ جس احرام پر کلف لگا ہوا ہے اس کو گھر میں دھو لیں ایک بار اب سافٹ ہو جائے گا اب سافٹ ہونے کے بعد آپ کو پہننے میں بھی لطف دے گا تو یہ سامان کے لیے چند اہم باتیں تھیں جو آپ غور سے سن لیا ہوگا اپنے مزید ان احرام پہن کر بھی آپ کو بتائیں گے پھر آ جائیں بیلٹ یہ بیلٹ جو ہے اس میں بہت ساری قسمیں آتی ہیں مگر میں مشورہ دوں گا میرے پاس دو قسم کے بیلٹ ہیں ایک اور بھی ہے یہاں پر یہ دونوں بہت اچھے ہیں یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا جو ریڈ والا میرے ہاتھ میں ہے یہ تو خیر کمال کا بیلٹ ہے اس میں آپ کے پاسپورٹ موبائل بہت ساری چیزیں آ جائیں گی لیکن اس میں بھی آ جائیں گی تو یہ اس ان دو قسم کے بیلٹوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے احرام کے اوپر لگ جائے گا تو یہ بیلٹ آپ لے لیں یعنی آپ نے اس کو باندھنا ہے پیچھے اور اس کو اچھی طرح آپ جو بھی سامان رکھنا ہے اس میں سامان رہ جائے گا اور یہ چترا لاک بھی لگ جائے گا اس میں آپ کا پاسپورٹ وغیرہ سامان آ جائے گا اب اس بیلٹ میں کیا کیا رکھنا ہے کیا کیا نہیں رکھنا وہ میں انشاءاللہ شاء آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا تو بیلٹ بھی آپ لے لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ تو اچھا پھر اس کے بعد رفیق الحرمین پانچ سات رکھ لیجیے آج رسول کی ایک سو تیس ایک کتاب وہ بھی دیکھا ہے میں اسکرین پر وہ اپنے ساتھ پانچ چھ رکھ لیجیے کہ میں خود بھی پڑھوں گا آج رسول کو تقسیم بھی کروں گا ماشاء وہاں پر ایک خوبصورت کارڈ بھی آپ کو مل رہا ہوگا ہمارے اسٹال پہ ہے اور اس کارڈ کی کیا بات ہے کہ اگر آپ عبادتوں کے درمیان یہ وقت سفر گزارنا چاہتے ہیں تو انیس مدنی انعامات امیر علیہ سنت نے حاجیوں کے لیے عطا فرمائیں یہ تو ہر حاجی کو ساتھ لے جانا چاہیے اور نیت کریں اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ مدنی تحریک برائے عبادات حرمین یہ کارڈ بھی کچھ ساتھ لے جائیں تو خود کچھ خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ حاجیوں میں تقسیم بھی کریں گے تو میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں یہ چند باتیں ہو گئی اچھا پھر اس کے علاوہ جو سنت چیزیں ہیں لے جانا سرما ہو گیا آپ کی وہ کیا نام ہے کینچی ہو گئی سوئی دھاگا اور جو چیزیں سنت کے حوالے سے میرے دیکھیے مدنی باکس پورا جو ہوتا ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا رفیق الحرمین میں ایک پوری تفصیل ہے کہ اپنے ساتھ کیا کیا سامان لے جائیں مدنی پن لے جائیں جو چیزیں آپ کو مطالعے کے لیے چاہیے اس سفر میں آپ کو مطالعے کا بڑا وقت ملے گا تو کچھ کتابیں اپنے ساتھ لے جائیں اور جن کے پاس ٹیبلٹ ہیں ٹیبلٹ پی سی ہیں یا موبائل فون اس طرح کے اسمارٹ فون وغیرہ ہیں تو وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں تو اس سفر میں کو بہت کچھ ملے گا تو یہ میموری کارڈ بھی دکھا رہے ہیں یہ میموری کارڈ بھی حج کے حوالے سے مدری مذاکرے ہیں اس میں ماشاءاللہ جی مدری مذاکرے اور سفر حج کے حوالے سے یہ شاندار میموری کارڈ ہے تو یہ بھی اپنے ساتھ آپ سے لے کر جا سکتے ہیں سلو البیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بہنوں کے لیے دو تین اہم باتیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ اونچی ایڑی کے جو چپل ہوتے ہیں سینڈل اسلامی بہنیں اس سفر میں بالکل اسے نہ لے جائے آپ سینڈل پہن کر یا اونچی ایڑی کے چپل پہن کر چلیں گے پیر مڑ گیا آپ کے پیر میں چوٹ لگ سکتی ہے بالکل اسی طرح کانچ کی چوڑیاں یہ اسلامی بہنیں اول تو اس سفر میں لے نہ جائیں اور اگر لے جائیں تو کم از کم حرم شریف کے اندر نہ پہن کر جائیں کہ اگر آپ کا تواف کے دوران یہ چوڑیاں ٹوٹی تو آپ سوچیں دیگر تواف کرنے والوں کا کیا ہوگا ان کے پیر زخمی ہوں گے خون نکل سکتا ہے جس بیچارے کا وزو ٹوٹا تواف کے دوران اسے وزو کرنا کتنا مشکل تو یہ آپ کی چوڑیاں شاید بہت ساروں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں تو یہ اہم باتیں تھیں جو سامان کے حوالے سے ہیں اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب چلتے ہیں ایک بڑی اب جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے حج کون سا کرنا ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کئی بار حاجی ملتے ہیں جہاز میں ہم پوچھتے ہیں آپ کون سا حج تو یاد رکھیں حج تین قسم کا ہے ہمیں یہ تینوں قسمیں آج یاد کرنی میں آپ سے پوچھوں گا آج تربیت لینے آئے تو یاد بھی کچھ کروا کے بھیجنا ہے ٹھیک ہے حج کی کتنی قسمیں حج کی کتنی قسمیں پہلا حج حج کران کیا نام ہے دوسرا حج تمتو حج تمتو اور تیسرا ہے حج افراد ریپیٹ کریں گے پہلا حج کیا ہے حج کران دوسرا کیا ہے حج تمتو اور تیسرا کیا ہے حج افراد ٹھیک ہے اب ان تینوں کی مختصر مختصر تاریخ حج کران کیا ہے حج کران سب سے افضل ہے اور کران کرنے والا حج کران کرنے والا کارن کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کارن کارین کون کہلاتا ہے جو حج کران کرنے والا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے یعنی ایک ساتھ آپ امرے کا بھی ایرام باندھ لیں گے حج کا بھی ایران باندھ لیں گے اور اب یہ احرام اترے گا کب یہ مینا ارفات تک احرام نہیں رہے گا عمرہ کرنے کے بعد بھی عمرہ احرام نہیں اترے گا. یہ مینا ارفات احرام نہیں رہیں گے اس کے بعد جب یہ رمی کریں گے رمی کرنے کے بعد یہ حلق کروائیں گے اس کے بعد بھی قربانی, قربانی. کریں گے رمی کرنے کے بعد قربانی کریں گے پھر حلق کروائیں گے اس کے بعد ان کا احرام یہ مشکل ہے حج کران وہی کرے جس کی بالکل آخری فلائٹ ہو افضل ضرور ہے لیکن اگر کوئی شخص کیا جناب ابھی سے میں حج کران کرنے جا رہا ہوں تو بیس دن پچیس دن احرام باندھنا اور اس احرام کی پابندیاں برقرار رکھنا یہ بہت مشکل ہے تو حج کران میں کس کس چیز کی نیت ہوتی ہے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ ہوگی ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا حج کران ماشاءاللہ اللہ کے اسلام میں بھی تشریح مفتی صاحب اب اور ہمارے لیے آسانی ہو گئی اچھا دوسرا حج ہم نے سیکھا وہ کون سا ہے حجے تمتو اچھا تمتو حج جو ہے وہ آسان ہے اور یہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں پاک و ہند سے یا دنیا بھر سے جو حاجی جاتے ہیں اکثر یہی کرتے ہیں تمتو کیا ہے حج تمتو کرنے والا متمتے کہلاتا ہے تھوڑا مشکل ہے اچھا اس یہ اشور حج میں میکات کے باہر سے آنے والے ادا کر سکتے ہیں مثلاً پاک و ہند سے جانے والے عموماً تمتو ہی کرتے ہیں اس میں آسانی رہتی ہے کہ اس میں ہم جب یہاں سے احرام مانتے نا یہ عمرے کا احرام احرام کھول دیا جاتا ہے اس کے بعد جب حج کے لیے منا جاتے ہیں پھر احرام باندھا جاتا ہے وہ حج کا احرام کہلاتا ہے تو یہ تمتو کہلاتا ہے کہ ہم پہلے جا کر عمرہ کریں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور اب انتظار کریں حج کا جب حج کے دن آئیں تو اب ہم احرام پہنیں گے اور وہ عمرے کا احرام ختم ہو چکا تھا اب یہ حج کا احرام ہوگا اور یہ حج تمتو کہلائے گا اچھا حج تمتو والا پاکستان سے جب احرام باندھے گا تو کس چیز کا باندھے گا آ, کس چیز کا باندھے گا کس چیز کا احرام باندھے گا کان کرنے والا کس چیز کا احرام باندھے گا حج اور حج اور عمرے کا یہ بڑا ضروری ہے اچھا تیسرا حج ہے اور وہ کہلاتا ہے حج افراد اچھا حج افراد کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مکے شریف میں رہنے والے یا جدہ میں رہنے والے ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا ایسا نہیں حج افراد والے پاکستان سے والے بھی کر سکتے ہیں لیکن حج افراد میں ڈائریکٹ حج کا احرام باندھا جائے گا یعنی اب احرام مان کر بندھا جائے گا تو حج تک احرام میں رہے گا اور حج کرنے کے بعد جو حج کے تمام معاملات ہیں اب اس کا احرام کھلے گا تو تین حج ہو گئے ٹھیک ہے پہلا حج کون صاحب نے سیکھا دوسرا تیسرا افراد اچھا حج کران کرنے والا احرام کس نیت سے باندھے گا حج اور عمرے کی نیت سے اچھا تمکو کرنے والا احرام کس نیت سے باندھے گا عمرے کی نیت سے اور افراد کرنے والا احرام کس نیت سے باندھے گا حج کی نیت سے یہ تین چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہیں اب حج ایئرپورٹ پہ حاجی ہی ملتے ہیں آپ نے کون سا حج کر رہے ہیں حج کر رہا ہوں اچھا آپ نے کون سا احرام باندھا ہے حج کا احرام باندھا ہے اللہ کے بندے اگر حج کا احرام باندھ لیا ہے یا حج کی نیت کر لی ہے تو اب آپ احرام اتار ہی نہیں سکیں گے چاہے حج میں ایک مہینہ باقی ہے تو یہ بہت ضروری ہے یہ معلوم ہونا کہ میں کون سا حج کر رہا ہوں اور مشورہ یہی ہے کہ جو پاکو ہند سے یو کے سے یا عرب شریف کے حجاز مقدس کے باہر سے جتنے بھی جا رہے ہیں ان سب کے لیے بدنی مشورہ ہے کہ جن کی فلائٹ ابھی ہے یا حج کے بیس پندرہ بیس دن پہلے تک ہے وہ حج تمدو ہی کریں حج کران افضل ضرور ہے لیکن حج کران مشورہ ہے چاہیں تو ابھی سے کر سکتے ہیں لیکن بدری مشورہ یہ ہے کہ حج کران وہی کریں جن کی فلائٹ آخری فلائٹ ہوں پانچ چھ دن باقی ہوں میں تو اب وہ احرام پہن بھی سکیں گے احرام کو سنبھال بھی سکیں گے ورنہ احرام کی پابندیاں بھی آگے آپ نے سننی ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے تو یہ تین حجم نے الحمد یاد کر لیے ہیں اب کیوں نہ امیر علیہ سنت کی زیادت کی جائے اب احرام باندھنا کیسے ہے کیونکہ اب آپ نے سامان کی فہرست بھی سمجھ لی حج کون سا کرنا ہے یہ بھی ذہن میں آ گھر سے نکلتے وقت گھر والوں سے معافی تلافی بھی کرا لیں احرام کے نوافل سفر کے نوافل بھی پڑھ لیں اگر مکرو وقت نہیں ہے مگر احرام جو ہے نا آپ نے آپ کوشش کریں کہ احرام آپ ایئرپورٹ جا کر باندھیں اور وہ بھی وہ باندھیں کہ جن کی فلائٹ جدہ کی ہے بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں کئی حاجی احرام باندھ کر ہماری مجلس اجو عمرہ کے اسلام میں بتاتے ہیں آ ہیں ایئرپورٹ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مدینہ شریف کی فلائٹ ہے اللہ اللہ تو مدینے کی فلائٹ میں احرام باندھ کے آ گئے احرام تو عمرے کے لیے نا یا حج کے لیے مکے جانے کے لیے تو مدینہ شریف جانے والا احرام نہیں باندھے گا اچھا کچھ حاجیوں کی فلائٹ وایا کنیکٹنگ ہوتی ہے یعنی کراچی سے دبئی دبئی سے جدہ کراچی سے مسکت مسک سے جدہ کوئی یو کے سے آ رہا ہے تو مانچسٹر سے دبئی دبئی سے جدہ تو اب مانچسٹر سے یا پاکستان سے جو کنیکٹنگ فلائٹ والے ہیں وہ اگر احرام اسی وقت باندھ کر نیت کر لیں گے تو جب تک جدہ شریف نہیں پہنچیں گے اب وہ احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی تو کنیکٹنگ فلائٹ والوں کے لیے مدری مشورہ یہ ہے کہ جو میں نے بھی آپ کو ہینڈ بیگ دکھایا یا کوئی بھی آپ کا ہینڈ بیگ ہے اس میں اپنا احرام اور بیلٹ اور یہ چپل وغیرہ رکھ لے چپل تو پہن بھی لے اور احرام باندھے جو آپ کا بیچ کا ملک ہے جہاں آپ نے پہلے اترنا ہے دبئی اترنا ہے اگر تو وہاں پہنچ کر احرام پہن لیں اور پھر نیت کریں جب دبئی سے جدہ کے لیے جہاز روانہ ہو یعنی جس کا بھی پلین جدہ کے لیے اڑ جائے یہ بدری پھول یاد رکھ لیں کہ جب آپ کا جہاز جدہ شریف کے لیے اڑا ہے تو اب جہاز کے اڑنے کے بعد ہموار ہو اب آپ احرام کی نیت کر لیں اور اگر پہلے گھر سے نیت کر کے چلیں گے کئی اسلائی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں بےچارے گاؤں سے آتے ہیں ہمارے پاکستان کے بہت سارے گاؤں سے حاضر ہوتے ہیں اندرونی سن سے آئے پنجاب سے آئے گھر پہ ہی نفل پڑھ لیے گھر پہ ہی احرام کی نیت کروا دی کسی نے اب یہ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے بس کا راستہ بھی احرام میں آئے سب لوگوں نے بھول کے ہار پہنانا شروع کی ہے احرام میں تو بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے اچھا آگے آ جب ایئرپورٹ پر آ تو فلائٹ لیٹ ہو گئی پتہ چلا فلائٹ بارہ گھنٹے لیٹ ہے اب بارہ گھنٹے احرام کی پابندیاں چل رہی ہیں تو آپ کو یہ مدنی مشورہ یاد کر لیجیے کہ احرام کی نیت جب کرنی ہے اب چادریں پہن یہ نیت نہیں ہے ابھی بتاؤں گا میں آگے ان شاء اللہ کہ نیت کیسے کرنی ہے لبیک کیسے پڑنا ہے لیکن نیت آپ جب کریں جب جہاز آپ کا جدہ شریف کی طرف ٹیک آف ہو جائے مدینہ منورہ کے طرف جانے والے جہاز میں احرام نہیں پہننا کہ عمرہ مکے میں اور حج جو ہے وہ مکے میں ہوتا ہے تو امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی جہاز میں کیا احتیاط کرنی وہ بھی آپ کو بتانا ہے لیکن چلتے ہیں بارگاہ امیر علیہ سنت میں اور دیکھتے ہیں احرام باندھنا ہے کیسے باندھنا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ باندھنے کے کئی طریقے اس میں ایک طریقہ ارض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موفک پایا اب یہ پورا اس کو کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو شیت کریں نیچے کی طرف سے لیں پیٹ کی طرف سے اور یہ لکھے کا ہو ٹولیا کا ووٹ گٹھا ہو جائے گا لکھے کا ہوگا تو آسان ہوگا لیکن لکھا وہ ہو کہ جو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 وہ دونوں کے میں ٹکڑا جو ہے پیر بنا دیں گے ہاں یہ سیدھا کندہ اس طرح کھلے گا ٹھیک ہے نا یہ سیدھا کندہ کھلا رکھنے کو استبا کے تھے اور یہ اس طواف میں عمرے کا جو ہم کر رہے ہیں اس میں سیدھا کندہ اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے اور یہ ساتوں پھیروں میں کھلا رہے گا سات پھیرے جب مکمل ہوگا تو کندہ ڈھانپ دینا ہے نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پہنی، نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں احرام کی کیا بات ہے یقین جانے مہنگے مہنگے لباس پہننے والے بہت جس کو کہنا قیمتی لباس پہننے والے بھی جب احرام کی دو چادریں لباس اپنے جسم پر ہاتی ہیں تو جو کیفیات احرام پہن کر ہوتی ہیں وہ بھی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی اللہ کریم آپ کو بھی بار بار احرام پہننے کی سعادت نصیب فرمائے آل آئیے ایک پریکٹیکل امیر ایسے سننا جس طرح سکھایا یہاں بھی کر لیتے ہیں مل کر ذرا لب کیوں نہ پڑھ لیں لا لب سب مل کر لب بے گلا ہم سامنے ایک اور پریکٹیکل بھی کر دیتا ہوں بہت آسان ہے یہ مرد اسلامی بھائی اور بالخصوص ہمارے شہر کے رہنے والے گاؤں والوں کو اتنی میں نے دیکھا پرابلم نہیں ہوتی شہریوں کو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یار یہ احرام بڑا مشکل ہے اور احرام جلدی اتر جائے یہ احرام جلدی اتارنے کا ٹرینڈ ختم کیجیے پلیز اپنے احرام کو انجوائے کیجیے ارے یہ سادت ہے پہننا جلدی کیوں ہوں اتارنے کی احرام جب تک ہے نیت ہے دیکھیا جا رہی ہے ساری زندگی روتے رہے اللہ احام پہننا نصیب کر دے ارام پہنتے اتارنے کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے احرام پہن کر جلدی مچانے کی وجہ سے آگے آپ سنیں گے مناسب میں گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایک تو ٹینشن اتار دیں احرام کوئی ٹینشن نہیں ہے بہت آسان ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ یہاں کاٹن کی لٹھے کی چادر لیں گے اب اس چادر کو پہلے آپ چیک کر چکے ہوں گے کہ یہ آپ کے سائز کی ہے ساری سلوٹے ختم کر دیں اور یہ دونوں کنارے جو ہیں اس کے دیکھیں گور سے دیکھ لیں کیمرہ مین بھی تھوڑا قریب کر لیں اس کو یہ دونوں کنارے جو ہے اس میں یہ والا جو آگے والا کنارا یہ کچھ انچ بڑا رکھیں گے آپ ٹھیک ہے باقی آپ نے یہاں سے ساری سلوٹیں کھول لی اب یہاں سے آپ کے پیٹ پہ جہاں تک آپ ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹائٹ کر لیں یہ ٹائٹ کر لیا میں نے ٹھیک ہے اب ان دونوں کناروں کو ملائیں اب یہاں تک لے آئیں پھر ان دونوں کناروں کو ملائیں. اور یہاں تک لے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کیا میں نے بالکل سمپل ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کریں کہ آپ کے یہ سے اوپر احرام آ جائے دو کر لیں تین بل کر لیں اب الحمدللہ, یہ جو میں نے احرام باندھا ہے نا اس احرام کو باندھنے کے بعد مجھے کسی ویلڈ کی آجت نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور چلنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ تے بن چکی ہے اور اس طے کی برکت سے اب پردہ بھی صحیح ہو گیا چلنے میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے پیر سے پیر بھی نہیں گا کچھ اسلامی بھائی احرام جس طرح تولیا باندھتے نا اس طرح باندھ لیتے ہیں شاید وہ لگی بھی اس کو کہتے ہیں وہ پورا گول گھماتے ہیں جب آپ گول گھما کے احرام باندھیں گے تو اب آپ پورے پیک ہو گئے اب آپ کو چلنے میں بھی پرابلم ہوگی ٹینشن رہے گی تو اس طرح احرام باندھے اس میں کوئی ٹینشن نہیں اور احرام میں جو بیلٹ باندھنا ہے نا اس کی مفتی صاحب بتائیں گے بھی نیت یہی ہو کہ میں نے اس میں کچھ سامان وغیرہ رکھنا ہے احرام کو سنبھالنے کے لیے بیلٹ باندھنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے بیلٹ اس لیے باندھنا ہے کہ آپ اس میں کوئی سامان وغیرہ رکھ لیں تو واقعی اس وقت جو میں نے ارام باندھا ہے اگر اس طرح ہم باندھ لیں گے مجھے کوئی فیلنگ نہیں ہو رہی کہ مجھے بیلٹ کی حاجت ہے یہ بیلٹ اب اسی لیے ہے کہ میں نے اس میں اپنے اگر موبائل فون کو رکھنا ہے اپنے پاسپورٹ کو رکھنا ہے کچھ کاغذات رکھنا تو وہ میں اس میں رکھ سکتا ہوں تو یہ بیلٹ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اوپر جو ہے جس طرح میں نے کیا تھا کہ تولیے کی چادر ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے تو یہ تولیے کی چادر جو ہے یہ آپ کہہ لیں گے بھائی یہ سلے ہوئے کپڑوں پر پہن سکتے ہیں یہ بڑا اچھا مشورہ سوال ہو گیا ہے کو دیکھا دیکھا مدری چینل پر یہ صرف تربیت کے لیے آپ نے جب احرام پہننا ہے تو جسم پر اور کوئی سلا ہوا لباس نہیں ہوگا امامہ بھی نہیں ہوگا ٹوپی بھی نہیں ہوگی جب احام کی نیت ہو جائے گی یہ تو صرف تربیت کے لیے ہے کہ آپ نے ابھی سلے ہوئے کپڑوں میں میں نے پہنا ہے کیونکہ میں تربیت کر رہا ہوں لیکن نہ احرام میں کپڑے ہوں گے نہ بنیاان ہوگا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا اور سر پر اماما اور ٹوپی بھی نہیں ہوگی جب آپ نیت کریں گے چپل میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دو پٹی والے چپل ہوں گے کچھ لوگ بند جس کو شوز کہیں یا سینڈل کہیں ایسے سینڈل پہنتے ہیں ایسے چپل پہنتے ہیں جس سے یہ پیروں کا ابار چھپ جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دو پٹی والے چپل ہوں گے اچھا آرام پہننے سے پہلے بہت سارے امال لکھے کتابوں میں غسل کریں اچھی طرح غسل کریں غیر ضروری بال ہیں وہ صاف کر دیں ناخن تراش لیں اچھی طرح خوشبو لگائیں احرام کی نیت سے پہلے آپ احرام پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں اپنے بدن پر بھی لگا سکتے ہیں آپ تیل بھی بالوں میں لگا سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی ہے احرام کی جب نیت ہو جائے گی تو پھر یہ بال کاٹنا تو ناخن تراشنا تو وضو کرنا یہ معاف کیجیے گا خوشبو لگانا یہ سب منع ہو جائے گا اس لئے پہلے یہ سارے کام کر لیجیے اچھی طرح اور پھر اس کے بعد آپ احرام پہنیں اور احرام کی اب آپ نے کرنی ہے نیت نیت کب کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب جہاز ٹیک آف ہونے لگے تو نیت کرنی ہے اب مجھے آپ سے کون بتائے گا کہ جس نے حج کران کرنا ہے وہ کون سی نیت کرے گا ہاتھ اٹھائیں گے اچھا جی آپ بتائیں آپ بتائیں جی کھڑے ہو کر زور سے بولیں گے بائک اگر ہوتا تو اچھا تھا چلے جلدی بولے آپ جی کون سی حج اور امرا دونوں کی نیت کریں گے ماشاء اللہ فور سے کیا کہیں گے ہاں یہ آپ سیکھ رہے نا آپ کی دہرائی ہو رہی ہے ماشاء اچھا اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ جب حج تمقو کرنے والا وہ کون سی نیت کرے گا جی آپ بتائیں مائک لے لیں مائک لے لیں تاکہ اچھا ہمارے زائرین جو حاضرین جو ہے وہ بھی من چلے گا کہ ناظرین بھی سیکھتے رہے کہ یہاں موجود اسلام بھائی یاد کر رہے ہیں جی اب آپ لے لیں کی نیت کرے گا عمر کی جو حجے تمتو کرنے والا ہے وہ دوبارہ کہیں کون سی نیت کرے گا عمرہ کی نیت عمرے کی نیت کرے گا اچھا آپ آپ بتائیں گے آپ کے پیچھے والے بھائی ان کو مائک دیں حجے افراد کرنے والا کون سی نیت کرے گا حج افراد کرنے والا حج کی نیت حج کی نیت کرے گا اور حج کی نیت سے اس نے آرام باندھا تو یہ تین آپ کو ڈفرینشیٹ ہو گیا آپ کو چل گیا کہ تین قسم کے حج ہیں اور اس میں کون کون سی نیت کرنی ہے تو اب ہم اگر کر رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے جانے والے تو کون سے کون سی نیت کریں گے کون سی نیت کریں گے عمرے کی نیت کریں گے اچھا ایک اور بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے جہاز میں وہ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ جہاز اللہ کرے کو جہاز کے مالکان سن رہے ہوں یا ایئر کے افسران سن رہے ہوں کہ حج فلائٹ میں بالخصوص خدا کے واسطے اور عمرہ فلائٹ میں بالخصوص وہ پرفیوم ٹشو پیپر دینا چھوڑ دیں ایک ایسا کھانے کے ساتھ ایک پیس ملتا ہے ٹشو پیپر ملتا ہے جو پورا پرفیوم کے اندر سمجھ کے تر ہوا ہوا ہوتا ہے اب حاجی جو ہے وہ تو سمجھتا ہے جو ٹرے میں ہے سبھی مجھے کھانا ہے یا سبھی استعمال کرنا ہے ہر چیز استعمال کرنے والی نہیں ہوتی ہے تو وہ جناب ٹشو پیپر کھولتے ہیں ابھی ابھی یہ تازہ تازہ احرام کی نیت کی تھی اور وہ ٹشو پیپر سے منہ بھی صاف کر رہے ہیں ہاتھ بھی دھو رہے ہیں تو اب اتنی خوشبو لگ گئی کہ جس خوشبو سے وہ جرمانہ لگ سکتا ہے دم ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ابھی آپ اب جدہ پہنچے ہی نہیں ہیں اور آپ کا دم شروع ہو گیا ہے تو برائے کرم خوشبو سے اپنے آپ کو بچانا ایک اور بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم غلطی ہے یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دم ہونے کی بڑی صورتیں کیا ہیں تو شاید اسی فیصد پرابلم جو ہے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ بھی اج پر ساتھ تھے وہ خوشبو ہی کی وجہ سے ہوتی یا وہ خوشبو جناب منہ میں استعمال کر لے کسی غریب ذریعے سے یا وہ اپنے ساتھ اس نے اتر رکھا ہوا تھا اور ہاتھ اتر والا ہو گیا تو ایک غلطی کیا ہوتی ہے حاجیوں سے اسلامی بہنیں بھی غور سے سنیں کہ آپ نے اگر احرام سے پہلے خوشبو لگائی اب اس خوشبو کو اپنے سے ایسا دور کر دو کہ جب تک یہ احرام, احرام نہیں اترے گا جب تک خوشبو پر ہاتھ نہ پہنچے کچھ نادان کیا کرتے کہ اسی خوشبو کو اسی اتر کی شیشی کو پیک کر کے بیلٹ میں ڈال لیا اب کسی وجہ سے بیلٹ پہ ہاتھ ڈالا موبائل لینے کے لیے وہ شیشی ہو گئی تھی لیک اب جناب ہاتھ باہر آیا تو موبائل تو نہ آیا پورا ہاتھ خوشبو والا آ گیا کیوں رکھا بھائی اچھا ادھر نہیں رکھتے تو ایک اور بیگ آپ کو ساتھ رکھنا چاہیے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اور یہ اس طرح کا اگر جو پاسپورٹ وغیرہ کے لیے بیگ ہوتا ہے گلے میں لٹکانے والا اس میں بھی اتر رکھ دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے اتر نہیں رکھنا خوشبو کو اپنے آپ سے بالکل دور کر لیں ہینڈ بیگ میں بھی نہ رکھیں کیونکہ اب آپ نے احرام کی نیت کر لینی ہے تو آپ خوشبو کی وجہ سے آپ پر دم ہو سکتا ہے اسی طرح ہمارے کراچی والے زیادہ بیٹھے حاجی جن کو پان کا بڑا شوق ہے او تو خدا کے واسطے یہ شوق ختم کریں چھالیا تو یہ چلتا ہی نہیں چھالیا کے بغیر ان کو تو پان خوشبو والے جتنے پان ہیں چھالیا ہیں آپ کو گپ کا تو خیر ویسے ہی نقصان سے تو ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کیجیے اور احرام کی نیت کے بعد ان تمام خوشبو والی چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا ابھی پچھلے دنوں دارالفتا سننا تھا کہ ایسے اسلامی بھائی کو لے کر مجھے جانا ہوا کہ اس نے نہ جانے کتنے عمریں کی کیے اور وہ کہتا ہے میرا کوئی عمرہ بغیر چھالیا کے نہیں رہا ہوگا یعنی مفتی صاحب بھی جس کو کہتے ہیں نا تزبز میں آگئے ہیں کہ اس پر دم ہوئے بھی تو کتنے دم ہوئے کہتا میں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں بہت سارے حج کیے ہیں اور خوشبو والی چھالیاں ہر وقت میرے جیب میں ہوتی ہے میں تو کھاتا بھی رہا اپنے دوستوں کو کھلاتا بھی رہا یعنی اب ذرا سوچیں کہ وہ بانٹتا بھی رہا ہے رام والوں کو تو یہ عادتیں ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن خدا اگر کسی کے ساتھ ایسا عادت لگی ہوئی ہے تو اس سے نیت کرے کہ احرام کی حالت میں اس سے اپنے آپ کو آپ نے بھرپور بچانا ہے تو اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا بدنی قافلہ آگے کی طرف بڑھتا ہے درود پاک پڑھ لے سلو الحبیب اللہ اللہ علیہ وسلم سے سن لیں اسلامی بہنوں کا اور اسلامی بھائیوں کے احرام میں کیا فرق ہے اسلامی بہنیں ہسبے معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں وہ سر بھی ڈھانپیں مگر چادر نہیں اور سکتی چہرے پر چہرے پر چادر نہیں ہو سکتی سر بالکل ڈھانپیں غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے کوئی پنکھا یا کوئی کتاب وغیرہ چہرے کے آگے رکھے احرام میں عورتوں کو کوئی ایسی چیز سے منہ چھپانا جو چہرے سے چپٹی ہوئی ہو وہ حرام ہے تو ایک کیپ آتی ہے بعض اوقات ماشاء احرام کی دکانوں پر بھی مل جاتی ہے جو اسلامی بہنیں اگر وہ کیپ پہنے جس کی آگے پردہ ہو جائے لیکن اگر وہ کیپ پہننی ہے تو اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ وہ اس کے ہوا چلنے سے وہ پردہ منہ پر آ جاتا ہے تو آپ کے چہرے تک کپڑا نہ آئے اگر ایسی آپ کو احتیاط کر سکتے ہیں غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے تو وہ کیجئے اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں عمرے کی نیت کر لی اب جہاز ٹیک آف ہو چکا عمرے کی نیت ہو گئی ہے اب عمرے کی نیت کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لبیک پڑھیں گے عمرے کی نیت کریں حج کی کریں یا حج قران. تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے تین بار کہنا افضل ہے اور لبیک جب بھی پڑھیں دیکھیں ایک تو لبیک کے روٹین میں پڑھنا لیکن اگر لب کے معنی ذہن میں ہو اگر آپ کسی اسکول میں ہوں کسی آفس میں ہو اور آپ کی کوئی حاضری لگا رہا ہو کہ آپ موجود ہیں آپ کہتے ہیں لبیک پرزینٹ لیکن جب لبیک اللہ کی بارگاہ میں کہی جا رہی ہے اب کیا توقعات ہوں کیا تاثرات ہو کہ یا اللہ میں حاضر ہوں آپ کی حاضری لگ رہی ہے اور اس کا ترجمہ لبایک اللہ میرے مولا میں حاضر ہوں لبیک لا شریک الک الب تیرا کوئی شریک نہیں میرے مالک میں حاضر ہوں ان الحمد و نعمتا نقول ملک بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں تیرا ہی ملک لا شریک الک تیرا کوئی شریک نہیں اگر یہ جذبات ہوں کہ میں گناہ اپنی حاضری لگا رہا ہوں تو لبیک کہتے ہوئے بھی آپ کے آنسو بہ نکلیں گے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جن کا نام ہی زین العابدین ہے یعنی عابدین کی زینت ہے مگر جب آپ حج کو روانہ ہوئے احرام پہنا تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا لوگوں نے کہا حضور احرام پہننے کے بعد لبیک کہنا ضروری ہے کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں تو کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے جس خوف سے میں لبیک نہیں کہتا لوگوں نے کہا حضور احرام کے لیے لب کہنا ضروری ہے لب شروع کی مگر ایسی رکت ایسا خوف طاری ہوا کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے پورے سفر میں ایسا حال ہوتا کہ آپ جب بھی لب کہتے تھے آپ کی کیفیت یہ بن جاتی تھی تو اے آئروں احرام کی نیت کے بعد یعنی حج یا عمرے کی آپ نے نیت کر لی نا اس کے بعد اب اہم ترین آپ کا وظیفہ جو ہے وہ لبیک ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری تبدیل ہو اونچائی سے نیچائی کی طرف آئیں مقام تبدیل ہو منزل تبدیل ہو نماز پڑھنے کے بعد اب لبیک پڑھنا جو ہے وہ آپ کا معمول ہونا چاہیے زبانی یاد بھی کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں تاکہ پڑھتے جائیں اور دل کا رنگ بدلتا جائے ایک بار پھر تصور میں آنکھیں بند کر کے گویا میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ آئیے پڑھتے ہیں لبیک Allahumma Nabi راتوسلام کی سنت مبارکہ کہ میرے آقا جب لب سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے تو ہمیں بھی جب جب لبیک کہیں جب احرام کی نیت کے بعد لب پڑھیں یا جب بھی لبیک پڑھیں تین بار پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہو سکے تو آنسو بہا کر دعا مانگیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ذرا وہ باتیں سن کہ جو احرام میں جو باتیں حرام ہے احرام پہن لیا اب پہنتے ہی کون سی باتیں حرام ہو گئی یہ بڑی اہم ہے اسلامی بھائیوں کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا کچھ اسلامی بھائی انڈر گارمنٹ پہن لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہن لی ہماری عادت تھی تو آپ جسم کے اندر کوئی بھی کپڑا یعنی آپ سلا ہوا اب نہیں پہنیں گے احرام کی بے سلی چادروں کے علاوہ ٹوپی بھی نہیں ہوگی ماما شریف بھی نہیں ہوگا اچھا بالکل اسی طرح مرد کا سر پر کپڑے کی گٹڑی اٹھانا یہ بھی احرام کی حالت میں حرام ہے سر پر کپڑے کی گھڑی نہ اٹھائیں اسلامی بہنیں سر پر چادر جب اوڑھ سکتی ہیں تو کوئی گٹڑی اٹھانا چاہیں تو وہ بھی اٹھا سکتی ہیں مرد دستانے نہیں پہن سکتا ٹھیک ہے ہاں عورتیں اسلامی بہنیں چاہیں تو احرام میں دستانے پہن لیں اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن جو وسطے قدم میں نے ابھی آپ کو دکھایا بھی تھا پیر کہ جو ہمارے پیر کی جو اوپر کی ہڈی ہے یہ چھپ جائے جیسے شوز ہوتے ہیں یا ایسے سینڈل ہوتے ہیں ایسے بوزے ہوتے ہیں وہ نہیں پہنیں گے تو احرام میں آپ نے ہوائی چپل دو پٹی والے جو چپل کہلاتے ہیں وہی آپ نے پہننا ہے اچھا اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جسم لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا یہ احرام کی حالت میں حرام ہے اچھا ایک کنفیوژن ہوتی ہے واچ کلیئر ہو جائے گی کہ آ, جو وہ خوشبو ہے جو اس کو کیا کہیں گے قدرتی طور پہ جو پھل ہیں تو بعض اوقات پھل کھاتے ہوئے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں جو ہے وہ موسم کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں اس میں سے یقینوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو جو قدرتی پھل ہیں ان کو کھا بھی سکتے ہیں اور اگر ان کی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ خالص خوشبو مثلاً الائچی لونگ دار چینی زعفران یہ آنچل میں باندھنا یہ بھی حرام ہاں یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال دی اب یہ پک گئی اب خوشبو آ رہی ہے تو بھی اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے مرد و عورت کے جو معاملات ہیں وہ بھی احرام کی حالت میں حرام ہے اس سے آپ نے بچنا ہوگا اس سے دور ہونا ہوگا اپنے یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنے ناخن کتروانا یہ بھی حرام یا داڑھی وغیرہ کے بال کاٹنا یا جسم کا کوئی بھی بال کاٹنا یہ بھی حرام ہے مہندی لگانا خضاب لگانا زیتون کا تل یا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا یہ سب جو ہے یہ حرام ہے البتہ ایک اور سوال بہت سارے حاجی کرتے ہیں کہ اب دونوں نے احرام یعنی عمرہ کر لیا دونوں نے حج کمپلیٹ کر لیا دونوں احرام والے ہیں تو اب جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے اب صرف سر مونڈنا باقی ہے تو اب ایک حاجی جو ہے وہ دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ دونوں اب اس پوزیشن پر آ ہیں کہ اب انہوں نے صرف حلق کروانا ہی باقی ہے تو اس صورت میں ایک دوسرے کے بال وہ کاٹ سکتے ہیں تو یہ باتیں ہو گئیں اب آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ڈائریکٹ میں نے شروع میں بھی کہا تھا ایک تربیتی اجتماع میں, میں سارے مسائل بیان نہیں کر سکوں گا اگر یہ کرنے جاؤں گا تو شاید فجر بھی ہو جائے اور اس وقت تک بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا کچھ ہائی لائٹس بتائیں گے باقی آپ نے رفیق الحرمین کتاب ضرور پوری مطالعہ کرنی ہے اور مدری چینل کا ایک شاندار سلسلہ آج کل چل رہا ہے ہر منگل کو ہمارے مفتی علی ازگر صاحب ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے یہ سلسلہ ہر منگل کو آپ ضرور دیکھیں آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ حج میں کافی دن ہیں تو آپ ہر کو سلسلہ دیکھ سکتے ہیں اور اب تو مدری چینل ارب شریف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی ہوٹل میں اگر نہیں بھی آتا تو اب موبائل میں, چینل کی دنیا میں جہاں کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا مدری چینل اسلامی یہ بھی ارض ہو گیا اب پہنچنا ہے مکے شریف یہاں دو تین باتیں عرض کروں گا اب جب آپ کی فلائٹ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے گی پہلے سے جدا شریف میں آٹھ گھنٹے گزارنے ہیں اب آپ کے چھ آٹھ گھنٹے جی ہاں کیونکہ رش بہت ہوتا ہے وہاں بسوں کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے کسی کو دو گھنٹے میں بھی باری آ جاتی ہے لیکن اگر آپ کا پہلے ہی ذہن سیٹ ہوگا کہ میں نے چھ آٹھ گھنٹے گزارنا ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی اب وہاں لڑائیاں شروع ابھی تک بس نہیں آئی ہم بیٹھے ہیں دوسروں کی بسیں آ گئیں کوئی کسی کا گریبان باندھ پکڑ رہا ہے کوئی کسی سے لڑ رہا ہے ارے لڑنے تھوڑی گئے ہیں آپ کا ثواب شروع ہو گیا آپ لب پڑے آپ تصویریں وہ کسی کونے میں بیٹھ کر ذکر اللہ شروع کر دیں اگر آپ کے پاس پنس بدری پنسور ہے تو یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیں اچھا جدہ ایئرپورٹ پر بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جا نماز بنی ہوئی وہاں چلے جائیں قرآن شریف پڑے ہوئے ہوں گے آپ کلاوت شروع کر دیں وہاں گئے کس لیے عبادت کے لیے گئے نا وہ جاری ہے کیجیے نا آپ کو ٹینشن کیوں ہے آپ کی کون سی بزنس میٹنگ ہے مکے میں جو آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیجئے یہ پورے سفر میں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ صبر کے ساتھ سفر کرنا ہے اور میرا ثواب جاری ہو چکا میں جناب اب یہ سارا سفر صبر کے ساتھ کروں گا ذکر و وسکار کے ساتھ کروں گا تو جدہ ایئرپورٹ پر یہ پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے آپ نے نیت کی ہوئی ہے کہ آپ نے ان صبر کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے جلد جھگڑا نہیں کرنا جلدی ہر کام میں کی یہاں سے جانے کی جلدی ہاں جدہ سے آگے جانے کی جلدی مکہ سے پھر منا جانے کی جلدی اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا کہ ہمیں جناب ہر کام اور میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ بھی جو اصل بھائی نے بات کی ہے نا اس پورے سفر میں جو حادثات ہوتے ہیں ابھی آپ آگے سنیں گے اگر جو س... میں آج ہم مدنی اس تربیت اسلام میں آپ کو ٹائمنگ بتائیں گے نا اگر ان ٹائمنگس کا آپ خیال رکھ لیں اللہ نے چاہ وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن اللہ نے چاہ بہت ساری مشکلوں سے بچ جائیں گے حادثات سے بچ جائیں گے کیونکہ بڑے حادثات بڑے پرابلم اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے ایک ہی وقت میں سارے کام کرنے ہوتے ہیں اب ایک ہی جگہ پر لاکھوں ٹھیک ہے نا اگر آپ کی 35 دن بعد 40 دن بعد واپسی ہے تو جدہ ایئرپورٹ پہ جلدی کیوں کر رہے ہیں کون سا آج ابر کر کے کل واپسی ہے آپ کی تو پینتیس دن آپ ادھر ہی ہیں چالیس دن ادھر ہی ہیں بیس دن ادھر ہی ہے تو سکون سے رہیے ٹینشن خود بھی نہ کر دیجیے اور دوسروں کو بھی نہ دیجیے اب آپ جدہ ایئرپورٹ سے فارغ ہوئے اب آپ کو بس میں مکہ پاک لے کے جائے گا تھک آپ واقعی بہت گئے ہوں گے بلکہ کبھی کبھی جملہ میں رس کرتا ہوں کہ تھکن بھی تھک جاتی ہے بازو کا واقعی کیونکہ بڑا گھر سے گھر سے نکلے کب اور شریف تو کا گھنٹے گھنٹے لگ چکے ہوتے ہیں لیکن وہی بات یار یہ کب اب یہ احرام اتارنے کے لیے حاجی کہتا ہے میں نے آج ہی عمرہ کرنا ہے سیدھا میں عمرہ کروں کیونکہ عمرہ ہوگا تو احرام اترے گا اور آپ مجھے خود بتائیں میٹھی مت اسلائی بھائیوں ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کعبے کو جب پہلی نگاہ دیکھوں گا تو رو رو کے دعا کروں گا خوب گر گڑاؤں گا پھر تواف بھی روتے روتے کروں گا تواف کے بعد میں پھر مقام ابراہیم پر جب نوافل پڑوں گا پھر دعا کروں گا کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کروں گا زمزم پیوں گا تو دعائیں کروں گا سفا پہ دعائیں کروں گا مروا پہ دعائیں کروں گا سعید درودے پاک ہوئے کروں گا لیکن جو گھنٹے کا جگا ہوا گھنٹے کا جاگا ہوا, گھنٹے کا جاگا ہوا ہے وہ شائر ہے مجھے بتاؤ وہ کیسے کرے گا یہ سب ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب تواف کر رہے ہو تو اس میں پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں آپ نیند آ گئی تھی تواف کرتے کرتے اب کیا ہوگا حکم چکر کتنے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے تو ایسی حالت میں تواف کر دیں آپ آئے کیوں آپ کے پاس ہوٹل ہے معلم نے مکے میں آپ کو کمرہ دینا ہے آپ اس کمرے میں جائیں اچھی طرح سو جائیں کوئی جلدی نہ کریں آپ کی کوئی ٹینشن برائے کرم یہ بات مان لی لیجیے گا آپ احرام میں سو جائیں سونے کے بعد فریش ہو بھوک لگی کھانا کھا لیں نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں فریش ہو کر جائیں کابے کے سامنے اب جو آپ کی نیند کے بعد مزہ ہوگا نا آپ کو اب آپ کابے کو دیکھیں گے آپ کی رکت بھی ہوگی آپ کو ذوق بھی آئے گا ہر شریف میں بیٹھنے کا جی بھی چاہے گا ورنہ ہوتا کیا کہ تواف صحیح کرتے فوراً بندہ ہوٹل کو بھاگتا کیوں نیند آ رہی ہے اب آپ فریش ہوں گے تو یہ خیال رکھیے گا اچھا اب کعبہ شریف کے سامنے جانا ہے تو کعبہ شریف کی کون سی دیوار کون سی ہے مقام ابراہیم کہاں ہے حضر اسمت کہاں ہے نہ پھر امیر علیہ کی میں ہمارے رہبر ہیں ہمارے پیر و مرشد ہیں امیر علیہ سنت نے کعبہ مشرفہ کا دیدار کروایا ہے آئیے چلتے ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اور کعبہ مشرفہ کا دیدار کرتے ہیں یہ بابل کابہ یعنی کعبہ شریف کا دروازہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے اور زمین سے کچھ بلند عام آدمی اس میں چڑھ نہیں سکتا جب تک کوئی سیڑھی وغیرہ نہ لگائی جائے یہ باب الکبا ہے اور یہ حضر ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے یہ ملتظم کہلاتی ہے ساتھ پھیرے کرنے کے بعد ملتظم سے لپٹ کر دعا مانگی جاتی ہے یہ قبولیت کا مقام ہے کابت اللہ شریف کے چار کونے ایک تو رکن اسد کہلاتا ہے ایک یہ رکن عراقی یعنی یہ اس طرف عراق شریف ہے بغداد شریف ہے کربنا شریف ہے نجر اشرف شریف ہے بسرا شریف ہے یہ سب اس طرف ہے اب آگے رکن اراقی کے بعد رکن شامی رکن شامی یہ ملک شام کی طرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی علی علیہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے عملہ بارک لنا فی شامنا اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما یہ ملک شام ہے اس میں غالباً انبیاء علیہ السلام کے بھی مزارات ہیں صحابہ کرام کے بھی مزار ہیں بہت ہی یہ پیارا ملک ہے اب یہ آگیا رکنے یمانی اس کی سید میں یمن شریف ہے یہ بھی بہت پیارا ملک ہے اور اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ ہوتے علیہ وسلم نے اسی ابھی شریف میں دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی پھر اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں مرکز فرما ملتظم کے این پیچھے کی دیوار جو ہے اس کا نام مست رکن یمن یمن شریف کی طرف یہ واقع ہے اور ایک بہت مشہور محلہ ہے مکہ مکرمہ کا جس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبینہ علیہ صلاحت والسلام کا بھی مکان علی شن تھا اسی محلے میں سیدنا صدیق کے اکبر کا مکان اس مکان علی شن ہجرت ہوئی تھی تو شار اول ہجرا ہجرت روڈ اسی محلہ مسفلا میں بہت بڑا محلہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے محلہ مسفلا میں جو لوگ نماز پڑھیں گے تو ان کا رخاب شریف کی طرف مستجار کی طرف ہوا یہ دیوار جو ہے یہ مستجاب الا حضرت اس کا نام رکھا ہے کیونکہ یہاں ہر وقت ستر ہزار فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے حاضر رہتے اب اس مستجاب کی طرف یہ بیچو بیچ جو حصہ اس کی بالکل سیدھ میں میزاط رحمت سونے کا پرنا لید میں اس دیوار میں یہ حتیم شریف ہے حتیم شریف کے جو اندر گیا یہ کعبہ شریف کے اندر آ گیا لیکن نفسیاتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے دروازہ کھلے اور اندر جائے گا اور جب تک جیے گا اس سے گنگائے گا کہ اندر گیا ہوں حالانکہ حتیم شریف اندر گیا اور بھی کانپے کے اندر گیا اس کا تذکرہ لوگ نہیں کرتے ثواب کے دوران حتیم کے اندر گزرنا جائز نہیں ہے ثواب تو کعبے کا کرنا ہے نا کاپے کے کا اندر ثواب نہیں ہوگا ثواب کے علاوہ حتیم میں جانا چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے بلکہ کام ابراہیم پر دو گانا افضل اس کے بعد نمبر آئے کعبے کے اندر اور تیسرے نمبر پر یہ فضیلت جو ہے حتیم کے اندر پرنالے کے نیچے حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کے بازاراتے ہیں اچھا الزم نے لکھا ہے کہ حتیم دیر سمتم حضر اسود اور اس ایریا میں ستر امبیال مستام کے مزار آتے ہیں یہ سونے کا پرنالہ ہے عربی میں اس کو مزاب بولتے ہیں مزاب رحمت ہی ہے یہاں سے تو رحمت ہی برس نہیں ہے اس کے اہم سیدھ میں دیکھیں گے نا تو مسلم نقوی شریف کا جو پلر ہے سائز میں چھوٹا عظمت میں بہت بڑا اس پر لکھا ہوا ہے محمد سمجم نہ اسی طرف اگر مزید آگے بڑھتے تو باب مدینت المنورہ نزر حرام کا دروازہ ہے کہا جاتا ہے کہ نظام رحمت کا رخ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے یعنی <تصفح> مزار پورانوار میں میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم قبلہ سمت تشریف فرما ہے تو قبلے کا یہ حصہ انور کی زیارت کر رہا ہے کہ اس طرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے کعبہ مشرف کی اللہ کریم ہمیں بار بار کعبہ مشرفہ کی سعادت نصیف فرما کابے وہ بھی چند باتیں سنی کیا چیزیں مکر وہ بھی ہم نے سنی احرام کی نیت کے بعد جو لب کہنے کے بارے میں میں نے کچھ ارض کیا تھا اس پر مزید کچھ رہنمائی ہمارے مفتی سجا صاحب شاہ فرمائیں گے جی احرام جب مانیں گے نیت کے ساتھ لب یا لبیک کے قائم مقام ٹھیک ہے کوئی ذکر اللہ جسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ لبیک کے قائم مقام ہو جائے گا یعنی صرف نیت کے نہیں کہا یا لبیک کے قائم مقام نہیں کہا تو بھی جائز نہیں ہے نیت کے ساتھ لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی ذکر اللہ کر لیا ماشاء تو یہ کفایت کرے گا لیکن لبیک کہنا سنت ہے خان اللہ سلحان اللہ لبیک گے اور انشاءاللہ خوب پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا اب تباف شروع کرنا ہے اب کعبہ شریف میں داخلہ سبحان اللہ کاش یہ کیفیات ہوں کہ کریم کے گھر پر ایک گناہگار حاضر ہو رہا ہے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ اب کعبہ مشرفہ کے سامنے جب پہنچ جائیں تو نم آنکھوں کے ساتھ دھڑکتے دل کے ساتھ جب واقعی آپ آنکھیں اٹھائیں گے یہ میں جو کہہ رہا ہوں نہ میں بیان کر پا رہا ہوں نہ آپ سمجھ پائیں گے لیکن خدا کی قسم ہزار بار کسی نے کعبہ شریف کیوں نہ دیکھا ہو جب واقعی کعبہ مشرفہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے سب یہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا منظر ہوتا ہے کیا رحمتیں اور نور برسرا ہوتا ہے اب اس وقت جو دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان خوب گر کر خوب رو کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگے کیونکہ یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے کہ اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اب جب طواف خانے کعبہ یعنی کعبے کا دیدار کیا تو اب کیا دعا مانگی جائے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ درود پاک یہ دعا کرے کعبہ مشرفہ جب پہلی نظر پڑے تو تین بار کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درو شریف پڑھ کر دعا مانگے کہ کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے آپ چاہیں تو یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں یا لا میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اس میں بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے حضرت علامہ شامی قدر سامی نے کرام کے حوالے سے لکھا کابات اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درو شریف پڑھا جائے تو یہاں آپ خوب دل لگا کر دعا مانگیں ہو سکے تو امام اہل سنت کا وہ شیر پڑھ لیں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں یا جو دعائیں نیک ہم کچھ سے کریں قدسیوں کے لب سے عامی رب بنا کا ساتھ ہو انشاءاللہ یہ دعائیں مانگ کر اب آپ نے طباب شروع کرنا ہے کعبہ شریف کا تعارف آپ دیکھ چکے ہیں حضر اسفت کے قریب آپ پہنچ جائیں گے اب مرد جو ہیں یہاں اجتبا کریں گے میں انشاءاللہ اس کو اجتبا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں لیکن پہلے تین چکر میں رمل ہونا ہے تو کیوں نہ پھر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دے دی جائے اور دیکھیں کہ رمل کرنا کیسے رمل کرنے میں بھی بڑی مسٹیکس کرتے ہیں کچھ دوڑ رہے ہوتے ہیں کچھ اچھل رہے ہوتے ہیں کسی کو کہیں پھدک رہے ہوتے ہیں تو رمل کرنا ہے باوقار انداز میں کرنا ہے چلتے ہیں بارگاہ میرے لئے سنت میں اور دیکھتے ہیں کہ رمل کا انداز جو پہلے تین چکر میں چلتے ہوئے کرنا ہے وہ کیسا ہوگا یہ اس کو کافروں روپئے روپ ڈالا گیا تھا اس ادا کو باقی رکھا گیا تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کے جیسے اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روک ڈالنا ہے اس انداز پہ چلنا ہے رمل میں چلیں انشاءاللہ مرشد کی ادا کو ادا کر لیتے ہیں پہلے تو یہ سیدھا کاندھا جو ہے اس کو کھولنا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو پلو ہے یعنی دونوں پلو جو ہے یہ آپ نے بائیں کاندھے پہ ڈال دینے تو یہ یاد رہے کہ کچھ لوگ کیونکہ احرام کی جب تصویر ہوتی ہے نا آرام کے جو ہم بیگ خریدتے ہیں تو اس پہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ سیدھا کاندا کھلا ہوتا ہے تو کچھ حاجیوں کو دیکھا کہ وہ گھر سے ہی سیدھا کاندا کھلا کر کے چلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آرام ہے ہی ایسا تو سیدھا کاندا صرف سات چکر میں طواف کے ساتھ چکر میں یہ سیدھا کادھا کھلا رکھنا ہے اس کے بعد اس کو بند کر دیں گے اور اس کو اجتباء کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چونکہ کرتا میں نے پہنا ہوا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اجتبا میں سیدھا کاندا کھلا رہے گا اور پہلے تین چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے رمل کا طریقہ ہم نے امیر علیہ سنت سے سیکھا پہلے استعلام ہوگا استعلام کہتے ہیں حضرت اسفت کو آپ نے چومنا ہے رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ حضرے اسفت تک جا کر تو نہیں چوب سکتے کچھ لوگ بہت اس کو اعزاز سمجھتے ہیں نو ڈاؤٹ بڑی بڑی بات ہے جس نے اس وقت کو چوما سنت ہے اس کو چومنا لیکن مقابلے کی فضا نہ کی جائے آپ نے چوما میں چوم کے آیا ہوں اب دوسرا کہتا اچھا میں بھی چوم کے آؤں گا اب اس کے لیے نہ جانے کتنے کو کونیاں مارنی پڑی کتنے کے اوپر سے پھلان کے جانا پڑا کتنے کو کھینچ کے پیچھے لانا پڑا اپنے کپڑے بھی پھٹ گئے چشمے الگ ٹوٹ گئے تو جیب بھی بازو کا خالی ہو گئی کیوں ہاں یہ بھی بتا دو طواف کے دوران بھی اللہ معاف کر ایسے لوگ ہیں جو جیب جاتے ہیں اپنا قیمتی سامان تباس کے دوران لے کے نہ جائیں ہوٹل میں اچھی طرح تالاب لگا کے رکھ دیں کچھ لوگ اپنے اسی بیلٹ کے اندر ساری جمع پونجی پاسپورٹ موبائل سب رکھ کے چلے گئے تو پتا چلا سارا ہی نکل گیا تو ایسا نہ کریں چند چیزیں رکھیں اس سفر میں ایک اور مدری پھول ساتھ دے دوں قیمتی موبائل اگر لے جانا ہے تو ساتھ ایک چھوٹا سستا والا موبائل بھی لے جائیں تاکہ آپ اپنے ساتھ بنا ارفات یا ان جگہوں پر اپنے ساتھ چھوٹا والا موبائل رکھیں قیمتی موبائل رکھیں گے کہیں چارج لگانے کے لیے رکھا خود بھول گیا وہ آپ کا موبائل بھی چلا گیا تو چھوٹا والا موبائل جو ہزار پندرہ سو روپئے کا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے جائیں تاکہ اس طرح کے معاملات میں آپ کے ساتھ وہ والا موبائل فون بھی ہو تو یہ انشاءاللہ شاء آپ کو اس کی بیٹری بھی زیادہ دیر چلتی ہے آج کل اسمارٹ فون کی بیٹری بھی جلدی بیٹھ جاتی ہے وہ بیٹری بھی آپ کو کام آئے گی ضروری کال آپ اس میں سے کر سکیں گے تو بہرحال جی کچھ فرمانا چاہیں گے ٹھیک ہے کو چومنا کیوں ہے حضرت اسمد کو چومنا پاکستان میں میں چوم کیا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا حضرت اسود ہی نہیں چُما تو کیا کرنے گئے تھے تو حضر اسود کو استلام کرنا بھی جو ہے وہ الحمد سنت پوری ہو جائے گی آپ کا طواف ٹھیک ہو جائے گا اور خاص طور پہ اسلامی بہنیں خدارہ عقل کے ناخن لیں مردوں کے اندر اس طرح گھسنا کہ آپ کے بال بھی کھلے ہو جائیں مردوں کے اندر اختلاط ہو وہ بھی چومنے پہنچ جاتی ہیں بلتظم سے لپٹنا ہو حضر اسفت کو چومنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے اوقات میں اگر آپ کی فلائٹ ہے یعنی ابھی اگر کسی کی آج کل میں فلائٹ ہے تو امید ہے حرم شریف میں رش کم ہوگا یا محرم میں واپسی ہے تو اب رش کم ہو جائے گا حج کے دنوں میں تو چانس ہی نہیں ہے پندرہ بیس دن جو حج کے قریب کے ہیں تو اس میں تو مرد و خواتین دونوں ہی کو شاید موقع نہیں ملے گا اسلامی بہنوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی ہے اچھا اسلامی بہنوں کو تو طواف بھی اگر کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے یا جب حرم شریف میں جانا ہے تو ان کا بہترین ٹائم یہ ہے کہ وہ صبح دس بجے جائیں اس وقت رش بہت کم ہوتا ہے ساڑھے نو دس بجے جائیں یا پھر رات تقریباً ایک بجے کے بعد ساڑھے بارہ بجے کے بعد جائیں ساڑھے بارہ اور ایک ڈیڑھ بجے کے درمیان کچھ فرق ہوتا ہے ایسا نہیں خالی ہوگا حج پر دنیا آئی بھی ہے تو ڈبل بارہ گھنٹے رش ہی رش ہوگا لیکن اس میں آپ کو کچھ تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی اگر کسی کے ساتھ ویل چیئر والے حاجی ہیں تو وہ بھی انہیں ٹائمنگز میں جائیں تاکہ کم رش میں آپ طواف کر سکیں لیکن حضر عصمت کو آپ بوسا دینے کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی کو تکلیف نہ ہو تو آپ حضر عصمت کی سیدھ میں ہی گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اس کی میں کھڑے ہو کر آپ نے استعلام کرنا ہے استعلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھانے کے چہرہ اس کے درمیان میں آ جائے کاندھے کی میں بسم اللہ اللہ اکبر و سلاۃ وسلام علیہ سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح آپ نے اس کو چوم لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے لیفٹ پر الٹے ہاتھ پہ اب اپنے کعبہ شریف کو لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے طباع شروع کرنا ہے کعبہ شریف الٹے ہاتھ پہ رہے گا ساتوں چکر میں رمل آپ نے دیکھ لیا کہ تین, تین چکر میں رمل ہوگا یاد رہے گا تین چکر میں آپ نے رمل کرنا اور بہت زیادہ کچھ لوگ مٹھیاں بنا کر اچھل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی رمل نہیں ہے امیر علیہ سنت کا انداز ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے جس طرح تیز تیز چلنا ہے یا روب جمانے کے لیے جو پہلے کیا گیا تھا تو آپ نے اس طرح رمل کرنا ہے چپل باہر اتاریں گے جی جی چپل کے ساتھ تو تواف نہیں ہوگا جزاک اللہ آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے نا چپل کے بغیر ہی ہوگا اور چپل تو ساتھ لے کے بھی نہیں جانے اور چپل آپ ایک نشانی رکھ کر وہاں پر آپ کر دیں گے ٹھیک ہے تو رمل بھی ہو گیا تین چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے اچھا کچھ اسلائب ہے ساتوں چکر میں رمل کرتے ہیں سات چکر میں رمل نہیں ہے پہلے تین چکر میں رمل ہے پھر چار نارمل طریقے سے پیدل چلتے ہوئے کریں گے اچھا ایک بات اہم یہ ہے کہ سات بار طواف کے چکر ہوں گے استلام آٹھ بار ہوگا ٹھیک ہے آٹھواں بھی استلام ہوگا جب آپ کا تواف جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے ہی تواف کمپلیٹ ہوگا آپ نے اپنے کاندھے کو پھر جو ہے وہ چھپا لینا ہے استبار جو ہے جیسے میں نے ارض کیا کہ وہ صرف اور صرف طواف کے وقت ہے سلو عل الحبیب صلى الله <تصفيق> على محمد مينه لحرم مينه میں لکھی ہے اللہ انی اریدو طوافا بیتک تکل فیسر ہو لی و تکبل منی اس کا اردو ترجمہ ہی دل میں اگر آ جائے کتاب ساتھ ہوگی تو ان اس کو پڑھ بھی لیں گے الادل میں تیرے محترم گھر کا طباف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما پھر جیسے جیسے اب حضر اسمت پر جب جب آئیں گے تو جس طرح میں نے استعلام کا کہا بسم اللہ و الحمد اللہ و اللہ اکبر و سلاۃ وسلام رسول اللہ اس طرح کر کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم پڑھ کے آپ اس کو چوم لیں گے اور ہر بار ہر چکر میں ہر آٹھوں استعلام میں اس طرح کرنا ہے اچھا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دوران طواف پڑھیں کیا کچھ لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں بالکل آپ کتاب کے اندر بھی ساتوں چکر کی دعائیں لکھی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں درود پاک کسرت سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جس ذکر میں آپ کا دل لگے آپ کی مطلب آنکھیں بھی بند رہیں سر جھکا ہو تصویر ہاتھ میں ہو تو اگر کچھ تقسیم کر لیں کہ میں دو چکر میں چلا یہ والا درود پاک پڑوں گا پھر دو چکر میں کلمہ طیبہ پڑھوں گا پھر تو استخفر پڑھوں گا تو لاہور شریف پڑھوں گا سبحان اللہ وبی حمد ہی صبح اللہ علیہ الدین یہ بھی بہت افضل ذکر احادیث کی کتابوں میں اگر آپ اس میں اپنے چکر بھی ڈیوائڈ کر لیں گے تو بڑا آسان ہو جائے کے ذکر ہیں اور سات طواف کے چکر کر لوں گا افضل ذکر تو درود پاک پڑھیں اور کا شوق تو ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے لیکن اس دعاؤں کو ان ذکر کو پڑھتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اتنی آواز سے نہ پڑے کہ آس پاس والوں کو تکلیف ہو اور لوگ تشویش میں آئیں کچھ لوگ آپ دیکھیں گے چیخ چیخ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان کی پیروینی کرنی آپ نے اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ اسے سن سکیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ہو سکے تو روتے ہوئے تواف کریں اور جب بھی یہ آخری جو حضرت اسود سے پہلے والی دیوار ہے میرا سنت تعارف بھی کروایا اس دیوار کا مستجاب جسے کہتے ہیں جب یہ جگہ آ جائے اب حضرت اسود سے پہلے تو یہ جو آخری جو لائن ہوتی ہے آخری دیوار ہوتی ہے یہاں خاص طور پہ ربنا آتنا فت دنیا حسنا وفیلا خرتی حسنتوں عذاب النار یہ دعا پڑھیں اور, اور دعائیں پڑھیں کیونکہ یہ خاص مقام ہے جہاں ستر فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہیں ستر ہزار, ستر ہزار فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں تو خاص مقام ہے دعاؤں کی قبولیت کا بتا دیں سیلفی کہاں سے کس رکن سے لینا شروع کریں کس دیوار دا دا سے وہ بھی تو ابھی تو میں نے کہا وہ اسمارٹ فون تو گھر ہی چھوڑ ہی جائے تو اچھا ہے ورنہ جاتے ہی تصویروں کے چکر میں اور آپ خود سوچیں کہ مجرم گیا ہے تو ان چکر کو چھوڑیں اور وہاں عبادت کریں آنسو بہائیں آپ کو لوگ کرتے نظر آئیں گے لیکن آپ ان کاموں کو نہ کریں اور مجھے آئی ایف بی میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ساڑھے گیارہ بج گئے اور ابھی تک تو عمرہ ہی نہیں ہوا ہے تو ابھی تھوڑا سا مجھے اسپیڈ میں بھی چلنا پڑے گا اب مقام ابراہیم پر آپ پہنچیں گے تباف ہو گیا مقام ابراہیم پر آ پائیں گے اور مقام ابراہیم پر آ کر ہو سکے تو یہ دعا پڑے سبحان اللہ وقام ابراہیم اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے اور اگر نہ ملے تو بہتر ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر وقت مقرو نہ ہو تو دو رکعت نماز طواف ادا کیجئے پہلی رکاعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کل یا اور دوسری میں کلو اللہ شریف پڑھیے یاد رہے یہ نماز واجب ہے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف تو کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے اکثر لوگ کاندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں یہ مکرو ہے استباع جیسے میں نے شروع میں کہا کاندھا کھلا رکھنا صرف اس طواف کے ساتوں پھیروں میں ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے اگر وقت مقرو داخل ہو گیا ہے اب آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں کسی وقت یہ نوافل پڑھنے ہوں گے لیکن یاد رہے کہ اس نماز کا پڑھنا لازم ہے مقام ابراہیم پر دو رکعت ادا کرنے کے بعد بھی دعا وانگنی ہے خاص دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے بلکہ ایک سو پندرہ نمبر صفحہ ہے رفیق الحرمین میں ایک بڑی خوبصورت دعا اس میں لکھی ہے یہ ہو سکے تو ضرور اپنے ساتھ اس کتاب کو رکھیے گا کہ یہ دعا کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم پر دو رکعت ادا کرنے کے بعد جو یہ دعا مانگے تو حدیث سے پاک میں اللہ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا غم دور کروں گا محتاجی اس سے نکالوں گا ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا دنیا ناچارو مجبور اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے تو اتنی مبارک دعا مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کی ہے تو آپ نے انشاءاللہ رفیق الحرمین سے اب دعا پڑھنی ہے مقام ابراہیم پر اس کے بعد مجھے مجھے جی پر جگہ نہ ملے جی تو مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھ, کہیں بھی پڑھ سکتے بلکہ یہاں آگے امیر سنت نے لکھا کہ اگر مقام ابراہیم کی جگہ نہیں ملتی تو اس کے بعد سب سے افضل جگہ کعبہ معظمہ کے اندر یہ نوافل پڑھنے کی ہے اگر وہاں نہیں ملتی تو حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ نہیں ملتی تو کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ پھر مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حرم کعبہ کے اندر جہاں بھی ہو یعنی آپ مکہ پاک میں حرم شریف کی حدود میں کہیں ہیں چاہے اپنے ہوٹل میں بھی ہیں آپ نے اگر مقام ابراہیم والے نوافل ادا نہیں کر سکے طواف کے بعد جو پڑھنے والے ہیں پڑھنا تو حرم شریف میں افضل تھا تو مگر آپ مکہ شریف میں حدود حرم کے اندر چاہے آپ اپنے ہوٹل میں بھی ہیں تو وہاں بھی پڑھ لیں کیونکہ یہ اس کے علاوہ باہر نہیں پڑھے جا سکتے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے طواف ہو گیا مقام ابراہیم کے نفل بھی ہو گئے اب نماز طواف و دعا سے فارغ ہو کر ملتظم پر آنا ہے اور اس کی حاضری مستحب ہے ملتزم کیا ہے ابھی آپ نے فوٹیج میں بھی دیکھ لیا تھا کہ کعبہ شریف کے دروازے اور حضرت اسفت کے درمیان یہ تقریباً اتنی جگہ ہے کہ دو اسلامی بھائی سمجھ لیں اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی سی جگہ ہے بس لیکن کتنی مبارک جگہ ہے کہ یہاں پر اس ملتزم کہا جاتا ہے اور ملتزم کو کبھی سینہ لگائیے کبھی پیٹ اس پر کبھی دائیاں رخسار تو کبھی بایاں رخسار دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس پر پھیلائیے یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف الٹا حضرے عصمت کی طرف پھیلائیے خوب آنسو بہائیے اور نہایتی آجزی کے ساتھ گر گڑا گر گڑا کر اپنے پاک پروردگار دگار سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے اپنی زبان میں دعا مانگیے کہ یہ مقام مقبول ہے یہاں کی ایک دعا یہ ہے اب ملتظم کی ماشاءاللہ یہ دیکھ لیجیے ملتظم جگہ کیا کہاں ہے یہ کعبہ کے دروازے اور حضر اسفد کے درمیان اس کی دعا بھی رفیق الحرمین میں لکھی اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے کہ کے پاس نماز طواف کے بعد آنا ہے لیکن یہ کس طواف میں آنا ہے جس کے بعد سعی ہے اور جس کے بعد صحیح نہیں ہے یعنی جو طواف ایسے ہیں جو نفلی طواف ہیں یا ایسا تواف ال زیارہ ہے جس میں صحیح وغیرہ پہلے کر لی تھی تو اس میں اس میں نماز سے پہلے ملتظم سے لپٹنا ہے پھر مقام ابراہیم کے بعد دو رکعت نماز پڑھنی ہے تھوڑی ترتیب میں فرق ہے یعنی جس طواف کے بعد صحیح ہے اس میں مقام ابراہیم کے نوافل پہلے اور ملتظم پر بعد میں آنا ہے اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے وہاں پہلے ملتظم پر آنا ہے پھر مقام ابراہیم کے نوافل پڑنے ہیں اب آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ جتنی اتنی مختصر سی جگہ پر ہم کیسے پہنچ سکیں گے تو واقعی وہاں بڑا رش ہوتا ہے تو بس اس, اس کی سید میں کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت یقیناً بہت بڑی ہے وہاں بھی دعا مانگیں گے تو وہاں بھی ان شاء اللہ برکتیں مل جائیں گی اب کیا کرنا ہے سبحان اللہ اب دا زمزم پر انشاء اللہ زمزم پر جانا ہے اور خوب جی بھر کر آب زمزم پینا ہے پہلے تو کنواں بھی نظر آتا تھا اب بہرحال ایسا نہیں ہے وہاں کولر لگا دیا گئے ہیں تو برحال جائیے جی بھر, جی بھر کر آبے زمزم وہاں پیجئے اور بلکہ کہا جاتا ہے روایتوں کا مفہوم ہے کہ منافق اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ منافق پیٹ بھر کر نہیں آب زمزم پیتے بلکہ مسلمان جو ہیں وہ پیٹ بھر کر آب زمزم پیتے ہیں تو ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کہا گیا حدیث پاک میں کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے تو ہم نے پیٹ بھر کر زمزم شریف پہنا ہے آنکھوں پر بھی لگائیں سر پر بھی لگائیں ہاں یہ احتیاط کریں کہ مسجد شریف میں اس کے قطرے نہ گریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ زمزم پیے حدیث پاک ہے یہ آب زمزم با برکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے ایک اور جگہ میرے آکا فرماتے ہیں زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے Yes, Allah, Allah, Allah. سہان اللہ ویسے تو یہ پانی ہی بڑا با برکت آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گنا دور ہوتے ہیں تین چلو سر پر ڈالنے سے ضلع و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے یہ زمزم شریف ان شاء جی جی بھر کر وہاں پیئیں گے اچھا ایک احتیاط کرنی ہے آجیوں نے وہاں زمزم شریف کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اب پینا بھی بہت ہے اچھا ہے لیکن ٹھنڈا زمزم شریف اگر آپ پئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گلا جو ہے وہ تھوڑا اس میں ذوق میں آ اور آپ کا گلا اگر شروع میں ہی بیٹھ گیا تو ابھی تو آپ نے تو ناطے بھی پڑھنی ہے آپ نے تو دعائیں بھی کرنی ہے تلاوت بھی کرنی ہے مبلکی نے دعوت اسلامی کو تو بیانات بھی کرنے ہیں انشاءاللہ کریں گے نا وہ نیکی کی دعوت دیں گے درس بھی دیں گے تو اب یہ سارے کام ہو سکتا ہے کہ رک جائیں تو زمزم شریف کے جو کولر رکھے ہوں گے نا وہاں زمزم کے آگے لکھا ہوگا زمزم غیر مبرک یعنی غیر ٹھنڈا زمزم تو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ایک کولر ایسا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا غیر مبرد تو اس کو جا کے چیک کر لیں تو بالکل سادہ زمزم شریف ہوگا ٹھنڈا نہیں ہوگا تو آپ پیئے اچھا ٹھنڈا پیا بھی کم جاتا ہے اور بغیر ٹھنڈا جو وہ پی بھی آپ زیادہ سکیں گے تو زیادہ ضرور پیے لیکن ٹھنڈا پینے سے احتیاط کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے آپ کے دیگر معاملات میں آپ کو مشکل ہو جائے اب وقت ہو گیا ہے سعی کا ایک بار پھر رفیق الحرمین شریف میں سعی کی نیت بھی لکھی ہے اور سعی شروع کرنے سے پہلے حضرت اسود کا اگر استلام کیا جائے سبحان اللہ تو یہ بھی بہت یہ سنت ہے حضر عصفت کا جو استلام ہے سعی سے پہلے اگر کر سکیں تو بالکل حضرت عصف کی سید میں جا کر پھر استلام کریں اب صفا مروا کی طرف جائیں گے سعی پر اب صفا مروا کے صفا کے قریب پہنچ کر آپ نے سعی کی نیت کرنی ہے صفا پر کیا دعا کرنی ہے سب رفیق الحرمین میں لکھا ہے یہ ایک چیز بڑی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے حاجیوں کو کہ سعی کے چکر کتنے ہیں سعی کے چکر بھی ساتھ ہیں کتنے ہیں سعی کے چکر کتنے طواف کے کتنے ہیں؟ ہاں یہ یاد رکھنے اچھا اب سہی کے ساتھ چکر کیا ہے یہ گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفا سے مروا اور مروا سے سفا جب واپس آئیں گے تو ایک چکر ہوگا کیونکہ حضر اسپت سے نکلے تھے حضرے پر پہنچے تو ایک ہوا تو وہی سمجھتے ہیں کہ سفا سے شروع کی تو سفا پر ہی ایک ہوا ایسا نہیں ہے سفا سے مروا ایک چکر ہے اور مروا سے سفا یہ دوسرا ہے پھر سفا سے مروا تیسرا ہے مروا سے سفا چوتھا ہے تو گویا اسٹارٹ مروا سے ہوگا اور ساتواں چکر ختم جو ہے وہ معاف کیجیے گا اسٹارٹ سفا سے ہوگا اور ہمارا ساتواں چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا صحیح جو ختم ہوگی وہ مروہ پر ہوگی تو سات چکر اس طرح ہے ورنہ کئی حاجیوں کو دیکھا کہ دیکھا کہ وہ چودہ چکر لگا لیتے ہیں پیر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار بہت تھک گئے کیوں بھائی تو اتنا لمبا سفا مروہ تھا تو کیوں بھائی سفا سے مروہ جاتے تھے مروہ سے سفا آتے تھے وہ ایک ہوتا تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سفا سے مروا ایک مروا سے سفا دو اس طرح کر کے یہ سات پورے کرنے اور صحیح آپ نے کوشش کر کے جو بیسمنٹ ہے طے خانہ ہے تلاش کریں گے تو مل جائے گا وہاں جا کر صحیح کرنی ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ پرانی جو صحیح تھی جو اس کا پرانا ڈائمینشن تھا پرانی کیا کہیں گے حدود اربا تھا آج بھی وہی ہے تو وہ یادیں بھی تازہ ہوں گی انشاءاللہ اور وہ صحیح جگہ پر آپ اسی حدود اربا کے اندر صحیح کر سکیں گے تو تمام زائرین سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ تلاش کریں معلوم کریں کہ بیسمنٹ کہاں ہے طے خانہ کہاں ہے اور وہاں جا کر اللہ نے صحیح کرنی ہے دوڑنا آپ چلیے سفا سے آپ چلے مروا کی طرف چلے تو اب دو آپ کو سبز لائٹیں پہلی ایک سبز لائٹ نظر آئے گی اس کو میلین اخدرائن بھی کہتے ہیں گرین لائٹ لگی ہوئی ہوں گی اچھا وہاں ویسے بھی حاجیوں کو آپ دوڑتے ہوئے دیکھیں گے گرین لائٹس پر آپ نے جا کر دوڑنا ہے اگلی گرین لائٹ تک اگلی دشان تک آپ نے دوڑنا ہے اسلامی بہنیں یا نہیں دوڑیں گی یاد رکھیے گا اسلامی بھائی دوڑیں گے اور دوڑنے پہ بھی وکار آپ تو ایسا نہیں کرنا ہے دوسرے حاجیوں کا خیال رکھنا ہے بعض اوقات تو اتنا رش ہوگا خاص طور پر جب توفل زیارہ کے بعد والی صحیح ہوتی تو دوڑنے کا جگہ ہی نہیں ملتی تو اب اب نہیں دوڑیں گے تکلیف تو نہیں دیں گے کسی کو موقع ملا پھر دوڑنا شروع کر دیں گے تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے اچھا اسلامی بہنوں کے لیے ایک چھوٹا سا مگر بڑا پیارا سمجری پورا عرض کرتا چلوں کہ یہ سفا اور بروا ہے کس کی یاد ہے ہاں کون دوڑی تھی بی بی دوڑی تھی ٹھیک ہے یعنی ایک مبارک خاتون کی یاد میں یہ صحیح ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود ان میلین اخدرین ان گرین لائٹس کے درمیان اسلامی بہنوں کو دوڑنے کا منع کیا گیا کیونکہ مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں بے پردگی نہ ہو جائے تو اتنی مقدس جگہ جہاں ایک مبارک خاتون ہی دوڑی تھی اسلامی بہنوں کو پردے کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا تو اب غور کیجیے اسلام میں پردے کی کتنی اہمیت ہے جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں بے پردہ جناب شاپنگ سینٹر کی زینت بنتی ہے انہیں احتیاط کرنی چاہیے بلکہ بد کے ساتھ مکے مدینے میں بھی ٹھیک ہے احرام میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن کچھ حج جنوں کو پتا چلتا ہے کہ جناب وہ مردوں کے ساتھ بالکل فری ہو جاتی ہیں کیونکہ اب ایک ہی ہوٹل میں رہ رہے ہیں پورا کاروان پورا کافلا ساتھ ہے تو جناب کھانا پینا اس میں اس میں بھی چہرہ نہیں چھپا رہی اس میں بھی جناب وہ پردے کی احتیاط نہیں ہو رہی تو یاد رکھے مرد یا خواتین اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مکے میں مدینے میں تو زیادہ احتیاط مکے میں جہاں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے وہاں ایک گنا بھی ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت شرم و حیا کے پیکر بن کے کہ ادھر گیا تو گناہ معاف کروانے ہوں کتنا بد نصیب ہوگا جو حج کے سفر میں جا کر بھی گناہ کما کے آ رہا ہے تو انشاءاللہ شاء ادھر بھی آنکھوں کا کفلے مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ نسل ادا کرنے جی بھارت شریعت میں اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام ابراہیم میں نماز نہ پڑھ سکے تو مسجد شریف میں کسی اور جگہ پڑھ لے اور مسجد الحرام کے علاوہ کہیں اور پڑھی جب بھی ہو جائے گی جی جی میں جی. نے اس کیا کہ حرام مسجد الحرام کے علاوہ حدود حرم کے اندر پڑھنی ہوگی آپ نے یہ فرمایا اس کے علاوہ کہیں مطلب بکے کے علاوہ بھی کہیں پڑے گے تو ہو جائیں پڑھی حدود حرم دی. کے باہر بھی جی اچھا کیونکہ رفیق الحرمین میں یہ لکھا تھا جزاک اللہ تو چلے بہرحال اب لیکن پڑھنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مقام ابراہیم یا مسجد الحرام کے اندر ہی تو اس کی برکتیں آپ کو مل جائیں گی جی آپ کو فرما شیئرنگ والا روم جس طرح بہت جی شکر کر رہے تھے کہ ان اسلامی بہنوں کو احتیاط کرنی ہے شیئرنگ روم آ گیا ہے جس میں کو آپ احتیاط بتائیں بہت گے؟ زیادہ دیکھیں نا اس میں تو پہلے تو بکنگ کرتے وقت یہ خیال کریں کہ مرد و خواتین کہیں ایک روم میں تو نہیں ڈالے جا رہے ہیں یہ تو کاروان والوں کو بھی سوچنا چاہیے گروپ بنانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کیسے پردہ رہے گا اگر ایک ہی روم میں مرد و خواتین ہے تو اس میں تو احتیاط بہت ضروری ہے جو اپنے اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں پہلے معلوم کر کے الگ اسلامی بھائیوں کے الگ ہو گیا ہے تو پھر اب تو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ساتھ کوئی ایسی چادر وہاں جا کے بیچ میں اس طرح کا روم میں پردہ کر لیا جائے کہ اسلامی بہنیں ایک طرف ہو جائیں اسلامی بھائی ایک طرف ہو جائیں تاکہ کہیں وہاں اس سفر میں ہم گناہگار نہ ہوں اب بیرال ہو, گئی نماز ہو سکے تو اب آپ نے کر لی تو جو بچید حرام میں دو رکعات نماز نفل اگر بکرو وقت نہ ہو تو ادا کر لیجئے کہ یہ مستحب ہے ہمارے, ہمارے پیارے آقا علیہ رات السلام نے سعی کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسمد کی سیدھ میں دو نفل ادا فرمائے ہیں مبارک ہو انہی طواف و سعی کا نام عمرہ ہے آپ کا عمرہ الحمدللہ پورا ہو گیا اور اب وقت آئے گا آپ کے آ, یوں سمجھیے کہ حلق و تقسیر کا اچھا یاد رہے کہ اب تین حج کرنے والے ہیں نا عمرہ کس نے کرنا تھا کون بتائے گا کون سے حج والے نے کرنا تھا حج تمتو والے کا تو عمرہ ہو گیا لیکن جو حج کران کرنے گیا ہے عمرہ تو اس نے بھی کرنا تھا احرام تو اس کا نہیں اترے گا تو حج کران کرنے والے کو عمرے کے بعد ایک اور طواف کرنا ہوگا جو کہ طواف قدوم ہے یہ سنت مقدہ ہے وہ طواف قدوم کرے گا اور حج تبدو کرنے والا جو ہے وہ اب جناب حلق یا تقسیر سے فارغ ہو کر احرام اتار دے گا حلق کیا ہے تقسیر کیا ہے اس بارے میں سن لیجئے کہ مرد حلق کریں گے یعنی سر منڈوائیں تقسیر کریں یعنی بال کتروائیں مگر حلق کروانا بہتر ہے پیارے آکال اسراط السلام نے حجت الوداع کے موقع پر حلق کروایا اور سر منڈوانے والوں کے لیے تین بار دعائے رحمت فرمائی اور کتروانے والوں کے لیے ایک بار تو کئی اسلامی بھائی ذرا تھوڑا سا سوچتے ہیں یار ٹنڈ کروائیں گے تو حلق کروائیں گے تو پتہ نہیں کیسے لگیں گے نبی پاک نے تین بار دعا دی ہے تو میں تو کوشش یہی کرتے جب جاتے ہیں کہ بھئی پیارے آقا کی دعا مل جائے گی ہم نہیں تو ہمارے بال تو پہلے مکے پاک میں پہنچ جائے نا بھائی انشاءاللہ اللہ نے چاہ پھر ہم بھی آتے رہیں گے تو بہرحال حالت کروانا چاہیے لیکن تقسیم بھی کروائی جا سکتی ہے اب تقسیر کیا ہے ذرا غور سے سنیے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال ون فورتھ چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا اس میں یہ احتیاط رکھیے کہ ایک پورے سے زیادہ نہ کٹیں ایک پورے سے زیادہ کٹیں تاکہ سر کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ بھی ایک پورے کے برابر کٹ جائیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں ادھر دو کینچی ماری ادھر دو کینچی ماری ادھر ماری کا ہو گیا تقسیر نہیں چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوانا جو ہے یہ تقسیر ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر تقسیم کروانی ہے تو جو مشین گمائی جاتی ہے نا اگر اتنی مشین گھما لی کہ پورے سر کے ایک پورے سے زیادہ بال کٹ گئے تو پھر امید ہے کہ تقسیر آپ کی پرابلم ٹھیک تک ہو گئی اب احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ہاں اسلامی بہنیں سر نہیں مونڈوائیں گی ان کو سر منڈوانا حرام ہے وہ صرف تقسیر ہی کریں گی اچھا اسلامی بہنوں کی تقسیر کا طریقہ آسان کیا لکھا کتابوں میں کہ جو چٹیا ہے اس کے سر کو اس کے سرے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لیں لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں اسلامی بہنیں تقسیم کریں گی اسلامی بھائی حالت یا تقسیم کر لیں اور اب آپ کا الحمد عمرہ کمپلیٹ ہو گیا مبارک ہو اب آپ حج کے انتظار میں اپنی زندگی کے حسین ایام گزاریں گے پھر یاد دلا دوں کہ جس نے کران حج کران کیا ہے اس کا احرام نہیں اترے گا وہ تکثیر نہیں کرے گا بلکہ وہ ایک اور طواف کرے گا طواف قدوم کی نیت سے اور جو حج افراد والا چونکہ حج افراد والے یہاں کم ہیں لیکن حج افراد والے بھی اگر انہوں نے عمرہ کیا تو یہ ان کا حاضری دربار ہو گئی مکے پاک کی حاضری ہو گئی ان کی اور وہ طواف کریں گے صرف وہ صحیح جا. تو نہیں کریں گے عمرہ نہیں کریں گے حج افراد والے صرف طواف کریں گے وہ عمرہ نہیں کریں گے اور کران, کران جو ہے کران کرنے والے جو وہ طواف کدوم کریں گے اور تبتو کرنے والے جو انہوں نے عمرہ کر لیا اب وہ فارغ ہو گئی یہ تین کیٹیگریز آپ نے سن لی ہیں اب اس کے بعد چونکہ میں زیادہ جس کو کہیں کہ انفسائز زیادہ توجہ ہم حجے تمتو پر ہی رکھیں گے کیونکہ یہاں حاجی تقریباً وہی موجود ہیں جو حج تبتو کرنے والے ہیں تو اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا کریں اب انتظار ہے حج کے ایام کا یہاں امیر علیہ سنت بڑے پیارے مدنی مشورے عطا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ان دنوں میں روزے رکھیں کہ مکہ پاک میں ایک روزہ ایک لاکھ روزے کے برابر ہے اور مدینہ منورہ میں ایک روزہ پچاس ہزار روزے کے برابر ہے تو یہ بھی نیت کر لیں بھی تھوڑے دنوں پہلے ہی تو رمضان کے روزے رکھے تھے تو اگر اپنا جدول یہ بنا لیں کہ رات جاگیں گے رات طواف بھی کریں گے عبادت بھی کریں گے سحری کریں گے فجر پڑھ کے آرام کر لیں گے تو انشاءاللہ وقت بھی آرام کا اچھا مل جائے گا تو روزے بھی ہوتے رہیں گے عبادتیں بھی ہوتی رہیں گی تو حج کے انتظار میں جتنے ہو سکے آپ روزے رکھیں اسی طرح لکھے بیٹے اسلامی بھائی خوب خوب نفلی طواف کریں مکے میں رہنے والے حاجی کے لیے یہ سب سے بڑی شعادت ہے کیونکہ طواف خانہ کعبہ یہ کہیں اور دنیا میں نہیں ہو سکتا اپنے میں نے کہنا پہلے اپنے پیروں کو اتنا مضبوط کر لیجئے گا یہاں چلنے کی عادت رکھیں تاکہ وہاں تھکے نہ آپ جتنا ہو سکے طواف کریں تاکہ یہ برکتیں آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ہے بعض ہوٹلوں میں ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں بد قسمتی سے یہ دیکھا کہ حاجی کہتا ہے اب تو حج میں بڑا ٹائم ہے تو وہ جناب خبریں بھی دیکھ رہا ہے خبروں کے بہانے بے پردہ عورت کو بھی دیکھ رہا ہے ٹی وی کے سلس پروگرام بھی دیکھ رہا ہے معذ اللہ تو ادھر تو ویسے ویسے تو کہیں گناہ نہیں کرنے ادھر اور احتیاط کرنی ہے تو ان دنوں میں غیبت چگلی بدکلامی سے بچ کر زیادہ سے زیادہ ذکر و اثکار اگر آپ اپنے ذمے کچھ اہداف لے جائیں نا جیسے یہ بڑا پیارا انیس مدنی انعامات جو ہیں عبادات حرمیر اس میں روزانہ کے اہداف ہیں اب اس میں سے میں ایک آدھا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ ان نیت یہ کر لیں کہ ہم روزانہ کم از کم بارہ بار درود پاک پڑھیں گے تو یہ روزانہ کا زبردست مدری پھول ہو گیا اسی طرح آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیں اچھا یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ مکہ پاک میں قرآن پاک ختم کروں گا مدینہ طیبہ میں قرآن پاک ختم کروں گا تو آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو آپ بیزی رہیں گے نا جیسے رفیق الحرمین اور میں نے کتابوں کا کہا تو کتابوں کا مطالعہ تو یہ کارڈ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ سے بہت ساری عبادات کروائے گا جو ریسپشن والے ہوتے ہیں نا اگر ان سے ترکیب بنائیں اپنے اگر ایل سی ڈی یا کچھ چل رہا ہے تو یہ ریسپشن والے سے اگر ترکیب بنا کے مدری چینل آن کروا لیا جائے جی جی جی آپ کے ہوٹل میں ترکیب بنائیں گے تو ہو جائے گا مدری چینل کی فریکوینسی ساتھ لے جائیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کی فریکوینسی موجود ہے چلیں میں آپ کو ایک آسان طریقہ تو بتا دیتا ہوں کئی ہوٹلوں میں او ایس ایس نیٹورک ہوتا ہے چاہیں تو لکھ لیں او ایس ایل نیٹورک پر صرف آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ فور تھرٹی تھری چینل آن کر دیں چینل نمبر چار جو ہے وہ آپ کا مدری چینل ہے او ایسا عرب شریف کے کئی ملکوں کئی ہوٹلوں میں لگا ہوا ہے صرف 433 کہنا ہے تو آپ کا مدنی چینل آ جائے گا ورنہ مزید فریکوینسی اپنے ساتھ لے جائیں بیسلامی بھائی ہو اب حج کے انتظار میں ایام گزر رہے ہیں اب انشاءاللہ وہ دن آئے گا حج کو جانا ہے سبحان اللہ اچھا اس میں میں دو تین مدنی پھول اور پیش کرنا چاہوں گا حج قریب آنے پر ویسے تو اس پورے سفر میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے آپ نے کو چوٹ نہ لگ جائے آپ کا پیٹ خراب نہ ہو جائے سخت بیمار نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جس کی شادی ہوتی ہے اس کو کتنا احتیاط کا کہتے ہیں دیکھو یار شادی سے پہلے ذرا احتیاط کرنا کہیں شادی والے دن ہی بیمار نہ پڑ جانا اس سے بڑی شادی کیا ہوگی اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی حج میں جا رہا ہوں اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ آج ہی بے احتیاطی کرتے ہیں وہ سفر کر رہے تھے یا کہیں بے احتیاطی میں گئے پیر پہ چوٹ لگ گئی اچھا طبیعت خراب ہو گئی خیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہم احتیاط تو کریں نا کھانے پینے میں احتیاط کریں خاص طور پہ حج کے جب دو تین دن باقی ہونا تو میرا ناقص مشورہ یہ کہ خوب ریسٹ کر لیں اچھا آرام کر لیں اپنے آپ کو زیادہ تھکائیں نہیں کیونکہ اب آپ نے تیار ہونا ہے ایک زبردست یہ مدنی مشقت کے لیے مکی مشقت کے لیے پیاری مشقت کے لیے تو اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ویسے تو حج جو ہے وہ آٹھ ذلحجہ سے اس کے جو ایام حج ہیں جو, جو دن ہیں اس کے مناسب ہیں جو شروع ہوتے ہیں لیکن سات ذوالحجہ سے ہی مکے میں ایک سماں ہوتا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت سما ہوتا ہے اور مکے میں ایک دھوم پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بنا چلو بنا چلو تو بہرحال اب آپ نے منا کی روانگی کرنی ہے منا جانے کے لیے کون سا سامان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ایک اور بیگ آپ نے ساتھ لے جانا ہے جو میں شروع میں بتانا بھول گیا اسکول بیگ جسے کہتے ہیں کاندھے پہ لٹکانے والا بیگ ہمارے پاس یہاں بھی موجود ہے آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا ہم نے کے سامنے گلدستہ تیار کیا ہے کہ منا روانگی کے وقت کون سا سامان ساتھ لے جانا ہے اور کیا احتیاطیں کرنی ہیں کو یہی کہا ہو کہ آج کی رات آپ کو منا لے جایا جائے گا مگر یاد رہے اگر آج رات نہیں تو کل صبح آٹھ ضلع کی زور سے پہلے آپ نے منا پہنچنا ہے منا جانے کے لیے کچھ تیاری کر لیجئے یہ بیگ اب آپ کے بڑے کام آنا ہے اس میں آپ ایک چادر رکھ لیجیے ایک تکیہ جو ہوا کے ذریعے پھلانے والا ہوتا ہے وہ رکھ لیجیے آپ اپنے احرام کی ایک چادر بھی مزید ساتھ رکھ لیجیے ایک چپل کا جوڑا بھی اس میں ساتھ رکھ لیجیے کچھ دمائیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی رکھ لیجیے اور اگر کچھ بسکٹ یا نمکو ساتھ رکھ لیں وہ بھی آپ کو کام آئے گا یاد رہے اس کو زیادہ ہیوی بھی نہ کریں اب اس بیگ کو بھرنے کے بعد منا چلتے ہیں تعلیٰ کاج پر وہ ہے شان فرمان شان فرمان جو اپنے مؤ دیکھیے تو صحیح کیسی پیاری بہار ہے ہر طرف خیمے ہیں اور دور چھلکتا نظر آ رہا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحان اللہ کیا بہار ہے الحمدللہ للہ کی مقدس وادی میں ہم آ چکے ہیں ہر طرف خیموں کی بہار ہے حاجی خوشی خوشی یہاں موجود ہیں آج آٹھ زلحجہ ہے یاد رہے آج کی زہر سے لے کر نو کی فجر تک یعنی زہر اثر مغرب عشاء اور نو زلحجہ کی فجر یہ پانچ نمازیں منا کے اندر پڑھنا سنت موقع ہے آئیے اب اپنے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں یاد رہے خیموں میں آپ کو ایک مختصر جگہ دی جائے گی کسی سے لڑنا نہیں ہے جھگڑنا نہیں ہے محبت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے فضول باتوں سے بچتے ہوئے آج کا دن گزارنا ہے اور یاد رہے آج کی رات بڑی اہم رات ہے جسے شب عرفہ کہا جاتا ہے آٹھ زلحجہ گزار کر جو نو رات آتی ہے اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم نے آج کا دن بھی عبادت میں گزارنا ہے اور بالخصوص آج رات اپنے خیمے میں اللہ کی عبادت میں یہ رات گزارنی ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری میری ساری دل دل میری ساری نسل اس لیے آرام سے جلد ہماری جسموں کو بھی سمجھ کر رہا ہوں یا جب سے کڑی ہماری جانک ماں کی حفاظت کرتا کی حفاظت جی بیٹے اسلامی بھائیوں کچھ مینا کے بناظر بھی آپ نے دیکھ لیے کہ سکول بیگ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے یہاں بھی حاجی غلطی کرتے ہیں کہ ایک تو بہت سارا سامان مینا کے لیے لے جاتے ہیں بہت سارے سامان کی ضرورت نہیں ہے مولم کی طرف سے آج کل تو تکیہ بھی دیا جاتا ہے چادر بھی دی جاتی ہے وہاں کھانا وغیرہ بھی پیش کیا جاتا ہے لیکن ساتھ اگر تھوڑا بہت آپ بسکٹ ننکو وغیرہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ لیں اپنی ضروری دوائیں رکھ لیں ایک چپل کا جوڑا سے آپ ایکسٹرا رکھ لیں ایک احرام کی چادر ایکسٹرا رکھ لیں بس زیادہ رش نہ کریں اور اسکول بیگ ایسا ہو جو آپ کے کاندھوں پر بڑا آرام دہ ہو بعض وہ ڈوری والا آج بیگ آتا ہے وہ ڈوری بھی چھپے گی آپ کو کیونکہ اگر آپ نے پیدل اچ ہے تو چھوٹی چھوٹی وزن چیز جو ہے وہ کو زیادہ لگے گی تو آپ نے اس بات احتیاط کرنی ہے اور دوسری بات جو آپ سے نہیں تھی کہ اب جب مینا کے لیے نکلیں گے تو حج کی نیت کر لیں گے حج کی نیت کتاب میں میں لکھی ہے رفیق الحرمین میں احرام باندھیں گے اور اب مکہ پاک سے ہی جی ہاں بہت بہتر تو یہ ہے کہ حرم شریف کے اندر آ جائیں مسجد الحرام کے اور یہاں آ کر دو رکعت نفل ادا کر کے پھر نیت کریں ورنہ مکہ شریف میں اپنے ہوٹل سے بھی آپ حج کی نیت کر سکتے ہیں ویسے تو آٹھ زلح کی زہر آپ نے پڑھنی ہے بنا میں لیکن مولم کے افراد جو ہے وہ آٹھویں شب یعنی سات زلی کی رات سے ہی منا لے جانا شروع کر دیتے ہیں تو اگر مولم کی بس جا رہی ہے کافلہ جا رہا ہے تو آپ ساتھ کو ہی چلے جائیں کیونکہ اکیلے آپ کو تلاش کرنا تھوڑا سا اپنا خیمہ مشکل ہو جائے گا البتہ اگر آپ پیدل حج کر رہے ہیں تو آپ صبح تشریف لے جائیں تاکہ صبح جانے والی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے پیدل حج کی تو کیا بات ہے اس کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں ایک بات مجھے یاد کروانی ہے کو ایک ٹینشن جو ہے نا حاجیوں کو یار حج میں اتنا لمبا عرصہ احرام پہننا پڑے گا تو پہلے تو یہ ٹینشن ریلیز کر دیں حج میں احرام جو ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ تقریباً ڈھائی دن رہتا ہے پانچ دن نہیں رہتا ٹھیک ہے پہلے یہ کلیئر کر لیں آٹھ ذلحجہ کا دن ہم نے گزارنا ہے منا میں کہاں گزارنا ہے منا اور مینا میں کب سے کب تک گزارنا ہے ہم نے مینا میں ظہر اثر، مغرب عشاء اور فجر پڑھنی ہے یہ پانچ نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں منا میں کون سا دن گزارنا ہے کون سا دن گزارنا ہے اور وقت شروع کب سے ہوگا ظہر کے بعد کون سی نماز پڑھیں گے پھر، پھر، پھر، پھر، اب فجر پڑھیں گے تو دن کون سا آ گیا نوز الحجہ آئے یہ آئے نوز الحجہ یہ اہم دن ہے یہ وقوف اعظم ہے یہ رکن اعظم ہے جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں یوم عرفہ کہتے ہیں یہ خاص دن ہے حج کا ٹھیک ہے نو ظ الحجہ کا دن ہم نے گزارنا ہے عرفات میں کہاں گزارنا ہے اچھا نو کے بعد جو رات آئے گی وہ دسویں ہو گئی وہ رات ہم نے گزارنی ہے بوزدلفا میں کہاں گزارنی ہے اچھا بوزدلفا میں گزاریں گے اب جو صبح ہے وہ کون سا دن ہے دس الحجا دس ذلحا کو مزدلفہ سے واپس بنا آنا ہے اور بنا آ کر پہلا کام کرنا ہے کنکری مارنا ہے کیا کرنا ہے رمی جمرات جس کو کہہ لیں رمی جمرات کے بعد دوسرا کام کرنا ہے قربانی اور اس کے بعد حلق ہوگا اور آپ احرام سے فارغ ہو یعنی دوسرے لفظوں میں دس زلحجہ کو دوپہر کے قریب انشاءاللہ یا شام تک آپ احرام سے فارغ ہو جائیں گے تو پہلے اپنے ذہن سے یہ پریشر نکال دیں کہ پانچ دن کا حج ہے پانچ دن احرام پہننا ہوگا جتنا پریشر لیں گے اتنا آپ جلدی مچائیں گے اتنی آپ, دن آپ جس کو کہتے ہیں خود بھی ٹینشن میں آئیں گے دوسروں کو بھی ٹینشن میں لائیں گے تو یہ دن ذرا یاد کر لیتے ہیں یہ پانچوں دن آپ کو یاد ہونے چاہیے کنفیوژن ختم ہو جائے گی آٹھ زلجہ کو کہاں جائیں گے آٹھا کہاں جائیں گے کون کون سی نمازیں پڑھیں گے پہلی پھر پھر پھر اس کے بعد فجر اب کون سا دن آ گیا نو زلحجہ کدھر جائیں گے عرفات جائیں گے عرفات کا وقوف کرنے کے بعد رات کہاں آئیں گے رات کہاں گزریں گے مستلفہ میں اچھا دس زلحجہ کو پھر کہاں جائیں گے مینا آئیں گے پہلا کام کیا کریں گے رمی جبرات اس کے بعد کیا کریں گے قربانی کریں گے اس کے بعد حلگ کروائیں گے احرام سے فارغ ہو گئے دس ذو جا تک ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب دس گیارہ اور بارہ یہ تینوں دن یعنی بارہویں کی مغرب سے پہلے پہلے ہم نے کسی بھی وقت تواف زیارہ کرنا ہے جو حج کا دوسرا اہم ترین رکن ہے اور فرض ہے یہ دو بڑے اہم فرائض ہیں فرض اعظم رکن اعظم جو ہے وہ مقوف عرفہ ہے اور دوسرا حج کا فرض جو ہے وہ زیارہ ہے دس ذوالہ کو کرنا سنت ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر دس ذلحجہ کو کوئی نہیں کر سکتا رش بہت زیادہ ہے تو گیارہ اور 12 کو بھی کیا جا سکتا ہے مگر بارہ کی روب آفتاب سے پہلے پہلے ٹھیک ہے اچھا گیارہ کو اور بارہ کو ایک اور کام کرنا ہے اور وہ کرنا ہے تینوں جمعات کو رمی کرنا ہے تو یہ پانچ دن اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے نا مینشل کی تفصیل بتاؤں گا ٹینشن مت لیجئے گا یہ چار منٹ میں پورا آج بیان کر دیا میں اس کی تفصیل ابھی آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں لیکن اگر آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں گے ایک تو ٹینشن ریلیز آپ کا ہو جائے گا اور آپ اللہ نے چاہ بہت آسانی کے ساتھ حج کر لیں گے جلدی آپ نے نہیں مچانا اب آپ سات کی رات یعنی آٹھویں شب مینا پہنچ گئے مولم نے پہنچا دیا یا آپ صبح پہنچے اب جب منا پہنچے تو اب اس میں ایک اور جو مسئلہ ہے کہ خیمے میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں یہ میری جگہ ہے جناب میں نے یہاں سونا تھا تو میرا بیگ یہاں پڑا تھا تو لڑائیاں نہ کریں اگر مولم نے آپ کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی کوئی اور آ کر بیٹھ گیا ہے تو لڑائی کرنے کے بجائے آپ مولم کے افراد ہوتے ہیں ان کو بلائیں کہ حضور ہمارے لیے جگہ کہاں ہے آپ بتا دیں یا تو کوئی اور جگہ دے دیں گے یا ان کو پیار سے وہ سمجھا دیں گے کہ یہ, یہ حاجی کی جگہ ہے آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہم نے شروع میں طے کر لیا تھا کہ میں نے انشاءاللہ اللہ حج کے سفر میں لڑائی بھی نہیں کرنی غصہ بھی نہیں کرنا انشاءاللہ اچھا جب بنا جا رہے ہیں حج کے چونکہ خاص دن آ اس پیدل حج کرنے کی کیا ہی بات ہے اعلیٰ امام علیہ سنت فرماتے ہو سکے تو پیادا یعنی پیدل مکائے پاک سے منا عرفات وغیرہ جاؤ کہ جب تک مکہ معزمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی اچھا اعلی حضرت نے تو گویا قدم بھی گنے تھے اب تو بہرحال کندکے وغیرہ کیا کہیں گے نفک کہتے ہیں وہاں پر ٹنلس وغیرہ بن گئی ہیں لیکن اس زمانے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں اندازن اٹھہتر خرب چالیس ارب نیکیاں آتی ہیں اللہ کا فضل اور اس کے نبی کے صدقے میں اس امت پر بے شمار فضل ہے تو اس سے زیادہ ہی انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں ملیں گی تو جو پیدل چلنے کے یہاں پر اپنے آپ کو عادت بنا لیں تو اتنا مشکل نہیں ہے مکہ پاک سے مینا تقریباً چار کلومیٹر ہے مکہ پاک سے منا تو بڑی آسانی سے انسان پہنچ جاتا ہے تھوڑا سفر ہے مینا سے عرفات کا زیادہ لیکن اگر یہ جذبہ ساتھ ہو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے پیدل سفر کرنا ہے نا تو جب آپ سفر کرنے نکلیں گے تھوڑی ٹینشن ہوگی لیکن جب سفر پہ آپ بوڑھوں کو دیکھیں گے بزرگوں کو دیکھیں گے میں نے بےساکھی پر پیدل حج کرنے والوں کو دیکھا ہے ایسے ایسے بوڑھے سر پر سامان اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یار ہم اٹے گٹے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں اور یہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو پیدل نوجوانوں کو تو میری گزارش ہے کہ وہ پیدل حج کریں نیت کریں اللہ صحت عطا کرے تو پیدل حج کریں گے سر پہ سامان اٹھانا جی جائز نہیں جی پہ اٹھانا جائز سر نہیں. پہ سامان اٹھانا سر پہ کپڑے کی گٹھڑی یا کوئی بھی سامان نہیں اٹھائیں گے کپڑے کی گٹڑی کے علاوہ بھی کوئی سامان ہاں سر پہ احرام کی حالت دیکھیں دارولفتہ والے دار الفتہ والے ہوتے نا کہ کسی کو اگر دیکھا ہے تو ایسا نہیں ہم بھی سر پر سامان اٹھا لیں ہم نے تو ویسے ہی کندھے والا بیگ لیا ہے تو ہم کاندھے پر انشاءاللہ سامان اٹھائیں گے اچھا ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جب حاجی سوار ہو کر آتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور جو پیدل چل کر آتے ہیں فرشتے ان سے موانکا یعنی گلے ملتے ہیں عدی سے پاک بھی ہے پیدل چلنے والوں کی کیا بات ہے تو بہرحال اب مینا پہنچ گئے اب یہاں پانچ نمازیں ادا کرنی ہے کون کون سی ذرا دوبارہ دہرائی کر لیتے پہلی کون سی پڑھیں گے پھر پھر پھر پھر اچھا ایسا نہیں فجر میں پہنچ گئے تو بولیں آپ نے تو کہا تھا زور پڑھنی ہے صرف فجر پڑھنی نہیں ہے ایسا نہیں ہے نمازیں ساری پڑھنی ہیں لیکن جو بنا میں پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہے وہ یہ ہیں اس سے پہلے اگر کوئی پہنچ گیا تو وہ فجر بھی پڑے گا کوئی رات میں پہنچ گیا تو وہ عشاء بھی پڑے گا لیکن یہ پانچ نمازیں مینا میں وہ سنت ادا کرے یہاں ایک پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ رات ہی سے یعنی نویں رات لگتے ہی عشاء کے بعد مولم کے لوگ بسے لگا دیتے ہیں عرفات چلو اب یہاں کچھ لوگ عرفات چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں تھوڑی سی کوشش کریں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ تھوڑی بات کی جائے مولم سے اور کچھ حاجیوں کو ساتھ ہی بنا لیں کہ ہم خیمے والوں کو سمجھا دیں کہ ہم یہ سنت نہیں چھوڑیں گے ہم مولم سے بات کریں گے کہ فجر کے بعد ہمیں بس دے تو جو حاجی رکنا چاہتے ہیں یہ مولم کی ذمہ داری ہے یاد رکھیے گا ڈریے گا نہیں گھبرائیے گا نہیں اگر آپ اکیلے ہی رہ گئے خیمے میں تو پھر چلے جائیے گا لیکن اگر پچیس تیس حاجی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو آپ بات کریں لڑائی نہ کریں پیار سے سمجھا ان کو بھی پتا ہوتا ہے ان کو بھی پتا ہے ان کو کہیں دیکھیں ہم سنت ادا کرنا چاہتے ہیں ہم فجر پڑھ کے ارفات جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو فجر کے بعد بھی بس دیں گے اچھا پیدل چلنے والے کے پہلے ہی مزے ہیں اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے بس کی تو وہ تو فجر بھی پڑھے اور اس کے بعد جو طریقہ ہے کہ سورج جب کوہ سبیرہ پر چمکے جب اتنا سورج نکل آئے اشراک چاش جس کو آپ کہتے ہیں وقت ہو جائے اس کے بعد اگر وہ روانہ ہوتا ہے تو پھر وہ سنت پر بھی اس کا عمل ہو جائے گا لیکن اگر بس میں جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ فجر آپ کی سنت ادا ہو جائے اچھا اب یہاں مینا میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ فارغ ہوتے ہیں حاجی وہ بازو کا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے ہسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے مینا میں سیاسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں حالات حاضرہ پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے بندوں اللہ نے منا پہنچایا یہ وہی جگہ ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلط السلام نے قیام کیا صاحبۂ کرام تشریف لائے اولیاء کرام تشریف لائے ہمارے غوث پاک تشریف لائے بندہ انہیں تصورات میں کھویا رہے تو فضول باتیں کرنے والوں کو چھوڑ کر آپ کو کونا پکڑ لیجیے گا تصبی آپ کے ساتھ ہو تلاوت کرتے رہے ذکر و اثکار کرتے رہے یہاں میں مبلگین نے دعوت اسلامی کے ایک مدنی پھول دوں گا اسلامی بہنیں بھی اگر جا رہی ہیں جو مبلگاہ ہیں آپ نے کچھ مناظر بھی دیکھے مینا میں ہونے والے اجتماعات کے اگر آپ درخ دینا شروع کر دیں نا رفیق الحرمین کا حاجی فارغ ہے سارے آ جائیں گے آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے آپ درس دینا شروع کریں انہیں نیکی کی دعوت سکھائیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے مبلین دعوت اسلامی نے باقاعدہ جو ہمارے مدنی قافلے کا جدول ہوتا ہے نا اس جدول کے تحت وضو کے فرائض بھی سکھائے وزو کی شرائط بھی بتائیں نماز کے فرائض بھی بتائے اتنے خوش ہوئے حاجی کے ہم ویسے فارغ تھے آپ نے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں سکھا دی تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ خوب نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں دعوت اسلامی کا پیغام بھی دنیا کے کونے کونے دے کیونکہ دنیا بھر کے حاجی آئے ہوتے ہیں آپ انہیں پہنچا سکتے ہیں اب جو رات آئے گی مٹ اسلامی یہ بڑی اہم رات ہے اس کو شب عرفہ کہا جاتا ہے ارفات جانے سے پہلے والی رات جو ہم نے مینا میں گزارنی ہے یہ کون سی رات ہے نو رات کون سی رات ہے یہ شب عرفہ ہے اس رات میرے آقا علیہ سرات اسلام کا فرمان جو شخص عرفے کی رات یہ دعائیں ہزار مرتبہ پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالی سے مانگے گا پائے گا جبکہ گناہ یا رشتے داری کاٹنے کا سوال نہ کرے اب یہ دعا رفیق الحرمین میں موجود ہے اب ہو سکے تو ہزار بار پڑھ لیں سبحان اللہ ورنہ جتنی بار ہو سکے یہ دعا پڑے اور یہ رات عبادت میں گزاریں اب بہت تھک گئے ہوں گے تھوڑا سا آرام کر لیں تحجد میں پھر اٹھیں تحجد میں اٹھ کر پھر دعا کریں رو روک کر دعا کرے کیونکہ اب آپ نے میں جانا ہے مقفرت لینے جانا ہے تو کیا تیاری ہونی چاہیے کیا خیالات ہونے چاہیے تو ماشاءاللہ کئی حاجیوں کو دیکھا کہ یہ رات عبادت میں گزار رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد صبح ہوگی آپ فجر پڑیے اور جیسے میں نے کہ کیا کہ نمی رات گزارنے کی کوشش کریں اگر رات کو مینا میں رہا مگر صبح صادق ہونے سے پہلے بار شریعت میں ہے کہ اگر رات کو مینا میں رہا مگر صبح صادق ہونے سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے یا آفتاب نکلنے سے پہلے عرفات کو چلا گیا تو برا کیا تو کوشش یہی کریں کہ مولم کے افراد کو منا لیں اور پھر صبح ہی سورج طلوع آفتاب کے بعد جو ہے آپ عرفات کو چلیں پیٹے پیٹھے اسلامی بھائیوں ارفات پہنچنے کے وقت اب کیا ہوگا دو طریقے ایک تو کہ بس کے لوگ لے جائیں گے آپ کو اور کچھ پیدل جائیں گے اچھا پیدل جانے والوں کے لیے ایک احتیاط بیان کر دوں پیدل حج بہت بڑی سعادت ہے مگر اس میں ایک غلطی کر جاتے ہیں ہمارے حاجی کہ وہ اپنے خیموں کی معلومات پراپر نہیں لیتے مینا عرفات میں خیمہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہے پچیس تیس چالیس لاکھ حاجیوں میں جو سارے ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کیسے اپنا خیمہ ڈھونڈیں گے تو اگر آپ نے پیدل حج کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مینا جب آٹھ زلحجہ کو جائیں گے نا مکہ سے اس سے پہلے تین چار پانچ دن پہلے چار پانچ حاجی مل کر اپنے خیمے جا کر بنا میں دیکھ کر آ جائیں کہ بنا میں خیمہ کس روڈ پر ہے اس کی نشانی کیا ہے عرفات میں کس روڈ پر ہے اس کی نشانی کیا ہے تاکہ جب میں پیدل آؤں تو اس وقت مجھے تکلیف نہ ہو اس دن آپ نہیں ڈھونڈ سکیں گے بہت مشکل ہو جائے گی اگر آپ کو کنفیوژن ہے نا کہ یار میں اپنے خیمے پہ نہیں پہنچ سکوں گا تو میرا مدنی مشورہ یہ کہ پھر آپ بس میں سفر کیجیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈھونڈنے ڈھونڈنے میں پورا دن گزر جائے یا ساتھیوں کو تلاش کرنے میں ٹینشن میں ہی آپ کا دن گزر جائے تو پھر بے شک آپ بسمی سفر کریں ہاں ان دنوں ٹرین کا سفر بھی کروایا جا رہا ہے حاجیوں کو ٹرین کے ذریعے بھی مینا سے عرفات عرفات سے مزدلفہ لے جایا جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں ٹرین بڑی آرام دہ ہے سات آٹھ منٹ دس منٹ میں وہ سفر پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ٹرین کے بھی کچھ مناظر دکھائیں گے تو ٹرین میں جب جائیں تو تھوڑا سا صبر کا دامن تھامیں ایک باری میں سات ہزار حاجی جو ہے تقریباً وہ ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں تو اب ظاہر اگر ایک لاکھ حاجی اسٹیشن پہ کھڑا ہے تو آپ کی باری کو ایک آدھ گھنٹہ لگے گا اب آ رہے حاجی ایک ٹرین میں گس جائیں ایسا ہوگا نہیں تو صبر کا دامن تھامیں درود پاک پڑھتے رہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شاء آپ کی باری بھی آ جائے گی اب آپ عرفات پہنچے عرفات پہنچنے کی کیا کیفیات ہونی چاہیے سبحان اللہ امیر اہل سنت کتنے پیارے الفاظ میں لکھتے ہیں اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب ارفات چلیے راستے بھر لبیک اور ذکر و دروت کی کثرت کیجیے دل کو خیال غیر سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے آج وہ دن ہے کہ کچھ کا حج قبول کیا جائے گا اور کچھ کو انہی مقبولین کے توفیل بخشا جائے گا محروم ہے جو آج محروم رہا اگر وسط سے آئیں تو ان سے بھی لڑائی مت باندھیے کہ یوں بھی شیطان کی کامیابی ہے کہ اس نے آپ کو کسی اور کام میں لگا دیا بس آپ کی ایک ہی دھن ہو کہ مجھے اپنے رب عزوجل سے کام ہے یوں کرنے سے ان شیطان اللہ نا شیتان ناکام ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں راہ عرفات کی بھی دعائیں رفیق الحرمین میں لکھی ہیں دھڑکتے دل کے ساتھ آن نم آنکھوں سے اشک بار آنکھوں سے عرفات میں داخل ہونا ہے اے لیجیے اب آپ عرفات شریف کے قریب آپ پہنچے طلب جائیے آنسو کو بہنے دیجیے کہ ان قریب آپ اس مقدس میدان میں داخل ہوں گے جہاں آنے والا محروم لوٹتا ہی نہیں جب نظر جبل رحمت کو چوبے لبیک کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجیے کہ اب جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ شاء اللہ قبول ہوگی دل سنبھالے نگاہیں نیچی کیے لبیک کی پہم تکرار کرتے ہوئے روتے روتے میدان عرفات میں داخل ہوں سبحان اللہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس احرام میں ملبوس جمع ہیں ہر طرف لبیک کی سدائیں گونج رہی ہیں یقین جانیے بے شمار اولیاء کرام اور اللہ کے دو نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سعید اللہ خزر اور سعید السلہ نبینہ والسلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات مبارک میں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ ذرا غور تو کیجئے آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ کیا ہے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ ہی تعالی فرماتے ہیں کچھ گنا ایسے ہیں جن کا کفارا بکوف عرفہ ہی ہے یعنی وہ صرف بکوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری مدری چینل کے بجلس نے عرفات کے اس مقدس میدان کے بارے میں خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے آئیے مل کر میدان ارفات چلتے ہیں دعائے عرفات کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہمیں یہ مبارک دن نصیب ہوگا رکت و سوس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں گے اور خوب عبادتیں کریں گے آئیے چلتے ہیں میدان ارفات اب دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھتے ہوئے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 روانہ ہو جائے لو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اس سائن چینل کے ناظرین جو پیدل حج کریں گے ان کے لیے دیکھ لیے الحمد یہاں پر ایک اسپیشل نیا راستہ بنایا گیا ہے راستہ تو پہلے تھا اب باقاعدہ اس کو پلین کر کے اس کے اوپر ٹائلیں بنا دی گئی ہیں کہ جو ارافات آئیں گے یا ارافات سے ملتلف پر جائیں گے یہ چلنے کے لیے ایک بہترین اور نمایاں اچھا اور ٹائل والا راستہ بنا دیا گیا ہے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 آج کا دن حاجی کو بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت ہے اے میرے حاجیوں آج کا دن مغفرت کا وعدہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب گرگڑانا ہے آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے so much in the الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان کی کیا بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ ازبل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ فغیر اور ذلیل اور حقیر اور سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ ازبدل کا بندوں کے بڑے بڑے گنا مواف فرمانا شیطان دیکھتا ہے اللہ ہم سب کو وقوف عرفہ نصیب فرمائے عرفات کے میدان میں جا کر دعائیں مانگنا نصیب فرمائے احرام کی حالت میں یہ مغفرت کا سفر ہمیں نصیب فرمائے اے خوش نصیب حاجیوں عرفات کے میدان میں کچھ جو آپ نے کام کرنے ہیں جن باتوں سے احتیاط کرنی ہے وہ مدنی پھول سن لیجیے کہ جب دوپہر کا وقت آئے تو نہانے یعنی غسل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سنت موقع ہے اگر نہ ہو سکے تو صرف وضو کر لیں آج یعنی نوز الحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر دسویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی ارفات پاک میں داخل ہوا وہ حاجی ہو گیا آج یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے عرفات شریف پہ وقت ظہر میں زہر اور اثر آپ نے الگ الگ پڑھنی ہے کیونکہ وہ جو بلا کر نماز پڑھنے کی معاملات ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں لیکن آج کل چونکہ ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ظہر کے وقت میں زہر پڑھیں گے اثر کے وقت میں اثر پڑھیں گے اور مغرب کے وقت میں مغرب ادا کریں گے یاد رہے کہ حاجی کو عرفات والے دن بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت ہے اسی طرح مغرب, مغرب, مغرب کو تھوڑا جی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اثر کے وقت میں اثر پڑھیں گے مغرب کا وقت ہو جائے گا مگر مغرب عرفات کے میدان میں نہیں پڑھیں گے یہ یاد رہے کہ یہاں مغرب جو ہے وہ عشا کے وقت میں مستلفہ جا کر پڑھنی ہے یہ بڑی اہم بات ہے غروب آفتاب کا جب تک یقین نہ ہو جائے آپ عرفات کو نہیں چھوڑیں گے لیکن جب یہ کنفرم ہو گیا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا ہے اب آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلیں گے لیکن جو خاص وقت ہے دعاؤں کا میٹھے اسلامی بھائیوں عرفات کے دن کیا کیا وظاعض پڑھنے ہیں رفیق الحرمین میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں اور عرفات کے دن آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ آپ ہو سکے تو کھلے آسمان تلے کھڑے کھڑے کھڑے ہو ہو کر خڑے خڑے جتنی دیر ہو سکے دعا مانگیں یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے عرفات میں ایک اور غلطی ہم آپ کو کچھ بورڈز دکھانے جا رہے ہیں کہ کچھ حاجی بدقسمتی سے علم نہ ہونے کی وجہ سے ان بورڈز کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں عرفات کی باؤنڈری جو ہے عرفات سٹارٹس ہیئر عرفات اینڈ ہر یہ دیکھیں آپ عرفات اسٹارٹ ہیئر کا بورڈ جو ہے یہ پیلے رنگ کے بورڈ پورے عرفات کے راؤنڈ پر لگے ہوں گے جہاں عرفات اسٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے اس بورڈ کے اندر جا کر اپنا وقت گزارنا ہے ایسا نہ ہو اسی بورڈ کے باہر بیٹھے رہے ہیں بہت سارے آج ہی بیٹھے ہوتے ہیں ان کا حج ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ عرفات میں داخل ہی نہیں ہوئے تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ عرفات کے اندر ہوں ویسے عموماً معلمین کے جتنے خیمے ہیں وہ عرفات کے اندر ہی ہوتے ہیں بالخصوص جو لوگ خیموں کے بغیر حج کر رہے ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ وہ عرفات کے اندر جو ہے وہ ضرور انٹر ہو جائیں یہاں مجھے ایک ایس ایم ایس بھی ہوا اور توجہ دلائی اسلامی بھائی نے کہ جو استلام کے وقت یعنی حضر عصمت کو چومتے وقت یا مقام ابراہیم کے قریب جاتے ہیں کچھ لوگ یا غلاف کعبہ کو مس کرتے ہیں اس پہ بوسہ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے سعادت ہے ملتظم سے لپٹنا بڑی سعادت ہے مگر احرام کی حالت میں چونکہ وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے کافی لوگ خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احرام کی حالت میں ان چیزوں کے قریب نہ جائیں دور سے ہی دعائیں کر لیں جب آپ سادے لباس میں ہیں اب جائیں جناب ملتزم سے لپٹنے کا موقع ملے تو ملتزم سے لپٹیں ضلافِ کعبہ کو پکڑ کر خوب دعائیں کریں تاکہ یہ خوشبو جو ہے وہ احرام میں آپ کے اوپر نہ لگ جائے جی سر جانتے کچھ فرمائیں گے جی وہ جو محرم سر کے اوپر کپڑے کی گٹھڑی مرد کے لیے اٹھانا حرام ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گلے کی بوری یا دھات وغیرہ کا وہ اگر اٹھاتا ہے تو وہ جائز ہے ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کوئی اور جو یعنی کی بوری ہے یا صندوق وغیرہ وہ سر پہ اٹھا سکتے ہیں مرد جو ہے وہ کپڑے کی گٹڑی وغیرہ وہ نہیں اٹھا سکتا یہ احرام کی حالت میں حرام ہے اچھا غروب آفتاب تک دعاؤں میں شامل رہیں گے یہاں بھی ایک مسٹیک یہ ہو جاتی ہے کہ اب عرفات سے بھی جلدی جلدی بسیں روانہ ہونا شروع ہو جاتی اثر سے ہی لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں نے میں نے شروع میں کہا تھا نا جلدی نہیں کرنی ہے آپ اپنے ساتھ یہ جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو سافٹ ویئر ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں بلکہ آج آپ کی خوبصورت اپلیکیشن بھی ہم نے بتانی ہے جس میں مکہ مدینہ کے نمازوں کے ٹائمنگز ہیں وہ بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو عرفات والے دن مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ پکا پتا ہونا چاہیے اس سے پہلے آپ مولم کی بس میں نہیں بیٹھیں گے لوگ بٹھانا شروع کر دیں گے آپ نہیں بیٹھے آپ دعا کرتے رہیں دعا کرتے رہیں مثال کے طور پر سات بج کے بیس منٹ پر مجھے نہیں پتا اس دن کیا ٹائم ہے لیکن اندازہ اندازہ اگر ٹائم ہے تو سات بیس پر آپ سات پچیس تک دعا میں رہے مصروف اب مولم کے پاس چلے جائیں کہ بھائی بتائیں کون سی بس ہے جو مزدلفہ لے جائے گی ورنہ پیدل جانے والے پیدل چلے جائیں گے یہاں میں ایک بدنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے اگر سارا سفر بھی بس میں کیا ہے نا تو مزدلفا جو جانا ہے عرفات سے یہ بائی واک چلے جائیں پیدل چلے جائیں اس کی دو تین وجوہات ہیں کیونکہ آپ خود غور کریں کہ تیس لاکھ یا چالیس لاکھ حاجی عرفات سے مزدلفہ اس رات کو بس میں جا رہے ہیں یا ٹریول کر رہے ہیں کتنا ٹریفک جام ہوگا کئی بار ہم نے سنا کہ چھ گھنٹے لگے سات گھنٹے لگے حاجیوں کو یہ تقریباً بارہ پندرہ کلومیٹر کا راستہ دس کلومیٹر کا راستہ پورا کرنے میں تو میں یہاں مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ راستہ پیدل طے کر لے کیونکہ رات کا ٹائم ہوگا ٹھنڈی ٹھنڈی بازوں کا ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں لاکھوں حاجی پیدل جا رہے ہوتے ہیں آپ ریلیکس رہیں گے کیونکہ اگر آپ کو واش روم جانا ہے آپ بس سے نہیں اتر سکیں گے کیونکہ بس پھسی بھی ہوگی ٹریفک میں آپ اتر کر کہاں جائیں گے تو کئی لوگ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں انہیں بھی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے تو اگر پانچ دس پندرہ حاجی مل کر ہمت کر جائیں تو اب عرفات سے پیدل مزدلفہ آئیں راستے میں آپ کو چائے بھی ملتی رہے گی کچھ کھانا پینا ہے وہ بھی ملتا رہے گا واش روم بھی ہیں وضو خانے بھی ہیں آپ بالکل رک رک کر آتے رہیں تو دو گھنٹے ڈیڑھ دو گھنٹے میں انسان مزتلفہ پہنچ جاتا ہے اچھا اگر پیدل آ رہے ہیں یا بس میں آ رہے ہیں ایک اور پرابلم یہ ہوگا کہ جب مزلفا قریب آئے گا تو بس والے اتار دیتے ہیں اب مزدلفہ اسٹارٹ کا جو بورڈ ہے اس سے پہلے ہی حاجی جو ہے نا وہ سونا شروع کر دیتے ہیں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں راستے فل ہو جاتے ہیں اچھا بندہ سمجھتا ہے مزدلفہ فل ہو گیا ہے اب وہ بھی ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے حالانکہ مزدلفہ میں جا کر اچھا پڑھنی ہے جو کہ سنت موقع ہے اچھا اور پھر خاص طور پہ جو مزدلفہ کا واجب وقوف کا وقت ہے یہ ضرور یاد رکھیے گا رات مزدلفہ میں گزارنا ضروری ہے سنت ہے لیکن جو واجب وقت ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے یعنی وقوف مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے تو کچھ لوگ رات ہی میں مزدلفہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی فجر پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان پر اگر غیر بغیر کسی شرح مجبوری کے مستلفا انہوں نے صبح صادق سے پہلے چھوڑ دیا تو ان پر دم واجب ہو جائے گا تو خیال رکھیں بکوف مستطلفہ کا واجب وقت کب شروع ہوگا جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو آپ نے فجر تو مزدلفہ میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے لیکن آپ نے مغرب اور عشاء عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنی ہے اس کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں تو وہ کب پڑھیں گے جب آپ مزدلفہ میں داخل ہوں گے داخل نہیں ہوں گے تو کچھ لوگ پھر باری رہ جاتے ہیں اچھا اگر بالفرض بالفرض بال آپ کو مضطلفہ میں داخلہ ملا ہی نہیں تو ایسا نہیں آپ مغرب اور رشا نہیں پڑھیں گے آپ باہر بھی مغرب اور رشا ادا کریں گے تاکہ آپ کا یہ فریضہ پورا ہو جائے لیکن مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے تو یہ سنت موقع ہے اب مزدلفہ میں داخل کیسے ہوں گے میں آپ کو انشاءاللہ ایک آسان نسخہ بتانے جا رہا ہوں اور یہ بڑے تجربے کی بات بتانے جا رہا ہوں وہ راستہ جو پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے اس کے ذریعے رات کو مزدلفہ میں داخلہ قریب بنا ممکن ہو جاتا ہے اتنا رش ہوتا ہے لوگ سوئے ہوتے ہیں کا اتنا سا راستہ رہ جاتا ہے اگر آپ نے رات کو مزطلفا میں پیدل داخل ہونا ہے بس والوں نے اتار دیا ہے تو میرا ناقص مشورہ یہی ہے کہ جو بس کا روٹ ہے دیکھیں تین یا چار راستے مزطلفا کو جا رہے ہوتے ہیں ایک دو تین یہ تینوں پیدل چلنے والوں کے ہیں ایک سیدھے ہاتھ کی طرف راستہ ہوتا ہے جہاں بسیں جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس بس والے راستے پر آپ پیدل چلنے والے بھی چلے جائیں جب مزدلفا دو کلومیٹر رہ جائے نا آپ کے بورڈ نظر آئے گا کہ آپ دو کلومیٹر رہ گئے تو وضو وغیرہ کر لیں کیونکہ اب میں بہت رش ہوگا وضو استنجا خانے پہ تو ابھی رش نہیں ہوگا آپ کو وضو خانے ملیں گے آپ استنجا وضو کر لیں اور اب آپ رائٹ پر جا کر دیکھیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بسیں لائن سے لگی ہوئی ہیں ٹریفک جام ہے چلے جائیں اب تھوڑا سوچیں کہ ایک کے پیچھے ایک بس لگی ہوئی ہے تو بس گزرنے کا راستہ نہیں ہے لیکن ان کے درمیان پیدل چلنے والوں کا راستہ بہت سارا ہوتا ہے تو الحمد للہ ہم نے پچاس پچاس سو سو دو دو سو اسلامی بھائیوں کو اس بس والے راستے سے گزارا اور بڑی آسانی کے ساتھ اب مضطلفا میں داخل ہو گئے اور آپ جب مضطلفہ میں آگے جاتے ہیں تو جگہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ حاجی پہلے ہی سونا شروع کر دیتے ہیں پہلے ہی بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں آپ اسی روڈ کو چھوڑیں ہی نہ چلتے رہے چلتے رہیں تو مشر الحرام جو ہے جو حادیث میں لکھا علما نے کتابوں میں بھی لکھا کہ اس کے قریب جا کر آپ مضطلفا میں رات کو قیام کریں تو آپ پیدل چلتے جائیں گے آپ مسجد مشر الحرام کے قریب بھی پہنچ جائیں گے اب وہاں کوئی جگہ ڈھونڈ کے رک جائیں مغرب و رشا پڑھیں با جماعت پڑے تو سبحان اللہ کیا بات ہے اچھا مغرب اور عشاء کیسے پڑھنی ہے مزدلفہ کا داخلہ کیسے ہوگا مزدلفہ رات کو دکھتا کیسے ہے؟ ہم نے آپ کے لیے کچھ مدری گلدستہ تیار کیا ہے آئیے چلتے ہیں مزدلفہ کی مبارک فضاؤں میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظری آج دسویں رات ہے کی مبارک رات ہے بعض روایتوں کے مطابق حاجی کے لیے یہ شب قدر سے افضل رات ہے آج رات عبادت تو گزارنی ہے مگر آپ تھک بھی گئے ہوں گے کچھ آرام بھی کر لیجئے مگر یاد رہے مظلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں اسلام بھائی مل کر جماعت کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک اذان ہوگی پھر مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے پھر عشاء کے فرض ادا کیے جائیں گے پھر, جائیں گے پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وطر پڑے جائیں گے اغان ایک اور اقامت ایک دی جائے گی اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے مغرب کے فرض ادا کیجئے پھر عشاء کے فرض ادا کیجئے پھر مغرب کی سنتیں, پھر کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وطر ادا کیجئے آج کی رات آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ آپ نے مختلف میں کنکریاں بھی چننی ہے جمعرات کو رمی جو کرنی ہے جی ہاں آپ کو انچاس کنکریاں مارنی ہے پہلے دن سات دوسرے دن اکیس تیسرے دن اکیس اور اگر تیرہ کی رمی کرنی ہے تو آپ کو مزید اکیس کنکڑیوں کی حاجت ہوگی تو ستر کنکڑیاں بن جائیں گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ نسبت سے بہتر کنکڑیاں اٹھا لی دیئے اور کنکری کا سائز کیسا ہونا چاہیے جا بجا مزدلفہ میں کنکڑیاں بکھری ہوں گی کھجور کی گٹھلی کے برابر کتابوں میں لکھا ہے دیکھیں بہت بڑے بڑے پتھر بھی ہوں گے آپ نے بڑے پتھر نہیں اٹھانے اور آپ نے بہت چھوٹے پتھر بھی نہیں اٹھانے تو آپ نے کوشش یہ کر رہی ہے کہ کھجور کی گٹھنی کے مطابق سائز کے مطابق پتھر چن کر آپ نے اٹھانے <tart> ہیں اپنے ساتھ ایک پانی کی خالی بوٹل رکھ لیں اور اس کے اندر یہ کنکریاں بھرتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کیونکہ کنکڑوں کا دھونا بھی مستحب ہے جب اس میں کنکریاں بھر لیں گے تو پانی ڈال کر اسے اچھی طرح ہم آسانی سے دھو بھی سکیں گے تو اب کنکنیاں چن لیجیے کچھ زیادہ بھی لے لیجیے ان شاء دوسرے حاجیوں کو بھی کام آ جائیں گے آج دس جلحجہ ہے بکرا عید کا دن ہے مگر حاجی تو آج عیدوں کی عید منا رہا ہے میٹو پیارے اسلامی بھائیوں یاد رہے وقوف مزدلفہ کا واجب وقت دس کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے یعنی آپ نے اگر فجر کی نماز صحیح وقت میں مزدلفہ میں ادا کر لی تو آپ کا واجب ادا ہو گیا اگر آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بغیر کسی شرعی مجبوری کے مزدلفہ سے چلے گئے تو دم واجب ہو جائے گا آج صبح ہو چکی ہے اور اب مستلفا میں ہم موجود ہیں یاد رہے حقوق مستلفہ کا جو واجب وقت ہے وہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے اب یہ دعاؤں کا وقت ہے آج حاجی سے حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے خوب دعائیں کرنی ہیں التجائے کرنی ہیں آپ تھکے ہوئے تو ہوں گے مگر دل کھول کر اپنے رب کے حضور گرگڑا گرگڑا کر دعاؤں میں مشغول ہو جائے نبی پاک جبھی پاکرات سلام نے میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کر کے الحرام کے پاس جا کر دعائیں کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے یاد رہے میرے بچے اسلامی بھائیوں میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے انشاءاللہ مزدلفہ اللہ میں حقوق و معاف ہونے کا وعدہ ہے الحمد رب العالمین والصلاة وسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا اياربنا اياربنا اياربنا اياربنا اياربنا اياربنا اياربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان ويا يا الله يا رحمان ويا رحيم يا الله يا رحمان ويا رحيم, يا يا رحيم آل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار واقنا عذاب القبر كنا عذاب الحشري وكنا حساب الميزان اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وزنبا مغفورا وطجارة لن تبور اي رب كريم اي رب كريم جب جس کے ہاتھ اٹھے سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اے اللہ بہن بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں اے اللہ جو جو دکھ لے کر آیا ہے تیرے گھر پر آیا ہے دکھ دور فرما دے سکھ عطا کر دے بے قراری دور کر دے قرار عطا کر دے بے چینی دور کر دے چین عطا کر دے بیماری دور کر دے شفا عطا کر دے بے روزگاری دور کر دے رسک عطا کر دے اللہ جو جو بہتر ہے ہمیں عطا کر دے اپنے خزانوں سے ہمیں عطا کر دے تیرے غیر کے خزانوں سے عطا کر دے لبئی ڈی چینل کو شادو آباد آئے بدلے سے اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو بھی خوشیاں آتا ہوں بالخصوص میرے مولا مدنی چینل کی راہ میں جتنی رکاوٹیں مبارک سا آتے اپنے کرم سے دور فرماتے عليه وصلیبو تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ جب میں بابتی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور نبی ہو لا الہ علی اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ مزدلفہ کی مبارک گھڑیاں آپ نے دیکھی اب صبح ہو چکی ہے دزل حجہ ہے اور دزل حجہ ساری دنیا میں آپ کو پتا ہے وہ بکرا عید کا دن ہوتا ہے مگر حاجی اپنی زندگی کی حسین یو سمجھیے لمحات گزار رہا ہوتا ہے مضطلفہ سے پہلا کام ہے وہ ہے منا جا کر جمرات کی جمرے کی رمی کرنا مگر یہاں یاد رہے یہ پچھلے سال جو حادثہ ہوا تھا یہ وہی وقت تھا کہ جب صبح مزدلفہ سے لوگ منا گئے ایک جم غفیر جمع ہوا گرمی کا عالم تھا اور جمرات کی طرف لاکھوں ہادی جا رہے تھے میں نے شروع میں ارض کیا تھا میں بار بار اس بات کو رپیٹ کر رہا ہوں یہ سفر جلد بازی کا نہیں ہے آپ کون سی جلدی ہے تو میں آپ کو مدری مشورہ دوں گا جلدی نہ کیجیے گا اب واقعی بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے اب آپ منا تشریف لے جائیے اور اپنے خیموں میں چلے جائیے اور خیمے میں جا کر آپ آرام کیجیے بالکل تھکے ہوئے آپ آرام کیجیے بعض اوقات معلم کی طرف سے اس وقت ناشتہ وغیرہ بھی پیش کیا جاتا ہے ہلکا پھلکا کھانا کھائیں اور سو جائیں اب آپ میں اٹھیں آرام سے زہر پڑے اور تقریباً دو بجے کے بعد تین بجے کے بعد اگر آپ رمی کرنے جائیں گے تو لاکھوں لاکھ حاجی رمی کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ رمی کریں گے دس الحجہ کو دوپہر کے بعد جو رمی ہوئی کیسے ہوئی کتنا خالی منظر تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے ایک بہت ساری ویڈیوز میں جمعرات پر لاکھوں کا جمے غفیر دیکھا ہوگا لیکن دس کو کیا جمرہ اتنا خالی بھی ہوتا ہے شیطان کی رمی اتنی آسانی سے بھی ہو سکتی ہے آئیے دسویں کے رمی کے مناظر دیکھیے اور پکی نیت کیجئے کہ دس ذوالہ گیارہ ذوالحجہ اور بارہ ذوالہ کی جو رمی کرنی ہے اس میں جلدی نہیں کرنی جو اوقات مدری چینل پر بتائے جائیں گے ان اس کے مطابق کریں گے تو آسانی سے رمی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ دس زلہجہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اکیلے ہی کھڑے ہیں ورنہ دس زلہجہ کو حادثات ہوتے ہیں لاکھوں لاکھ حاجی عموماً جب رمی کرتے ہیں تو یہ تقریباً دو تین بجے کے بعد کا وقت تھا تو آرام بھی ہو گیا اب فریش ہو کر آپ جا رہے ہیں اور رمی کر رہے ہیں اچھا ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن میں ماشاءاللہ ایک خوبصورت بات یہ بتاؤں کہ ہمارا اسٹوڈیو بھی بہت سارے زائرین سے اسلامی بھائیوں سے بھرا ہوا ہے مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں کئی شہروں میں ہمارے بھائی اجتماعی طور پر ہمارا یہ حج تربیتی اجتماع دیکھ رہے ہیں اور حیدرآباد پریس کلب میں ہمارے اسلامی بھائی جو موجود تھے اس میں تھوڑی دیر پہلے کے مناظر یہ حیدرآباد پریس کلب میں ہمارا حج اجتماع دیکھ رہے تھے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں تو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے اجتماع میں ہے اللہ کریم سب کا حج قبول فرمائے سب کو اس سفر میں آسانی عطا فرمائے اور جو جو طلب رہے ہیں رب کریم انہیں بھی جلدی جلدی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے تو بہرحال اب آپ نے مینا میں آرام کیا اور اب دسوی کی رمی جو ہے نا یہ تھوڑی کنفیوژن ہے میں اس کو آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز یاد کر لیں جب بھی بڑے شیطان کو رمی کریں گے ٹھیک ہے اس وقت آپ کے سیدھے ہاتھ پر مینا ہوگا اور آپ کے بائیں ہاتھ پر کعبہ شریف ہوگا اور جبرا یعنی شیطان جو دیوار ہے جو جگہ ہے وہ سامنے ہوگی یہ, یہ چیز یاد رکھیے گا دائیں ہاتھ پر کیا ہوگا منا ہوگا بائیں ہاتھ پر کعبہ شریف ہوگا یعنی مکہ ہوگا مکہ بائیں ہاتھ پر ہوگا دائیں ہاتھ پر منا ہوگا اور شیطان سامنے ہوگا اس طرف جا کر آپ نے بڑے شیطان کو تینوں دن رمی اسی طرح کرنی ہے لیکن جب بھی چھوٹے اور درمیانے شیطان کو رمی کرنی ہے تو وہ آپ نے قبلہ رخ یعنی آپ کا منہ قبلے کی طرف ہوگا اور آپ شیطان کو رمی کریں گے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں قبلہ رخ رمی کریں اور کبھی کہتے ہیں کہ جناب بائیں ہاتھ پہ مکہ ہو تو یہ اگر یاد ہو جائے کہ بڑے شیطان کو جب بھی رمی کریں گے تو بائیں ہاتھ پر مکہ دائیں ہاتھ پر منا اور سامنے جمرا ہوگا اور چھوٹے اور درمیانی شیطان کو جب بھی رمی کریں گے کیونکہ چھوٹے اور درمیانی شیطان کو گیارہویں اور بارہویں کو ہونی ہے جو تیرویں کی سنت ادا کرنا چاہے تو وہ تیرویں کی بھی کریں گے لیکن جب بھی چھوٹے اور درمیانی شیطان کو رمی کریں گے تو قبلہ رو ہو کر کریں گے یعنی قبلہ آپ قبلے کی طرف آپ کا منہ ہوگا اور آپ اس وقت جمرات کو رمی کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے یہ یاد رہ جائے گا تو کنفیوژن ختم ہو جائے گی کتاب میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے تو اب چونکہ دس جلجہ کو آپ نے ایک ہی شیتان کو مارنا اور وہ کون سا شیتان ہے بڑا شیتان تو بڑے شیطان کو جب بھی ماریں گے تو کس طرح ماریں گے الٹے ہاتھ پہ کیا ہوگا کعبہ اور دائیں ہاتھ پہ ٹھیک ہے اب آپ نے جمرے کو رمی کرنی ہے تو اب آپ رمی کریں سات بار کنکری مارنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارنی ہے اس میں جو ہے وہ کنکری کی میں نے ترکیب بھی بتا دی تھی کھجور کی گٹھلی کی طرح وہ کنکری ہونی چاہیے تو مضطلفہ سے آپ کنکری لے لیں ویسے تو کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں مگر مستحب یہ بہتر یہ کہ مضطلفہ سے ہی کنکری مارنی ہے اچھا کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کنکری مار کر رکنا نہیں ہے فوراً پلٹنا ہے لوکی چونکہ لیکن آج تک نئی آج کل نئی تعمیر ہو گئی ہے تو آگے جا کر آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا تو رمی کر کر آگے جائیں اور یو ٹرن لے کر آپ واپس آ جائیں گے تو یہ اب آپ کی دسویں کی رمی ہو گئی رمی میں جی اگر کسی نے قربانی کا ٹائم دس بجے نو بجے کا ملا جی ہوا ہے جی جی اور وہ جی رمی تین بجے کرے گا ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ قربانی میرا آ تھا اگلا مدری پھول یہ تھا کہ رمی کے بعد اہم کام قربانی کا ہے لیکن اب اگر آپ نے روما قربانی کا ٹوکن لے لیا ہے یا نے کاروان والے سے طے کر لیا ہے کہ بھائی دس بجے تک رمی کر لینا اور دس بجے ہم آپ کی قربانی کر دیں گے تو ایسی کسی کمٹمنٹ میں مچ جائیے گا اگر سکون سے رمی کرنا چاہتے ہیں اور صحیح قربانی کرنا چاہتے ہیں یاد رہے حج کی جو یہ قربانی ہے اس کی بھی شرائط وہی ہے جو ہماری بقر عید کی قربانی ہوتی ہے یعنی جانور کامل ہونا چاہیے پتا چلا جانور معذور یا وہ عمر میں بھی پورا نہیں ہے جو ہونی چاہیے آپ کی حج کی قربانی بھی نہیں ہوگی قربانی نہیں ہوگی تو احرام کیسے اترے گا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پندرہ بیس حاجی ایک اپنا گروپ بنا لیں اور اس میں سے ایک دو کو نمائندہ بنا لیں وہ جا کر قربانی کر دیں یا اگر واقعی قربانی کرنے والے ایسے با ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح قربانی کریں گے تو پھر ان کا فون نمبر لے لیں کہ دوپہر کے بعد رمی کریں گے جب رمی کر لیں گے فون کریں گے آپ فون ہمارا سن لیں اس کے بعد ہماری قربانی کیجیے گا اور ہمیں جب آپ اطلاع کریں گے قربانی ہو گئی پھر ہم احرام ہوتا رہیں گے. یہ ترتیب یاد رکھیے گا کہ پہلے آپ نے رمی کرنی ہے اس کے بعد آپ کی قربانی ہوگی قربانی ہونے کے بعد آپ حلق وغیرہ تقسیم کریں گے تب آپ احرام سے باہر ہوں گے آپ نے اگر پہلے ٹوکن لے لیا قربانی پہلے ہو گئی رمی آپ نے بعد میں کی تو آپ کی یہ ترتیب آؤٹ ہو جائے گی آپ احرام سے باہر نہیں ہوں گی جی دم, دم, دم, دم, دم لازم ہو جائے گا جی کیا فرمائیں واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے دم لازم دم ہو لازم ہو جائے گا اگر آپ نے جو ہے وہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو تو یہ دم بھی لازم ہو جائے گا تو اب آپ غور کر لیجئے کہ آپ نے ایک قربانی کیسے کرنی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ جب دوپہر کے بعد رمی کریں گے اب اس کے لیے آپ کو ایک اور کام کرنا ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا نا موبائل فون مینا کے اندر آپ نے اپنے موبائل کو چارج رکھنا ہے اور چھوٹا موبائل ہوگا تو وہ زیادہ دیر تک چلے گا ایک ایکسٹرا بیٹری ہو جائے تو اور آسانی ہے کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بےچارے رمی کرتے ہیں اب موبائل بیٹھ گیا کیونکہ دو دن سے تو سفر پر ہی ہیں اب موبائل بیٹھ گیا تو جس سے قربانی کرانی ہے اس کو فون کی طرف سے کریں گے اب فون نہیں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی تو یہ بھی میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت کال بڑی ضروری ہے تو آپ کے موبائل کی بیٹری اس وقت ضروری ہے چھوٹا موبائل آپ کے پاس ہو جس سے آپ کال کر سکیں اور دوبارہ کال ریسیو بھی کر سکیں کہ بھئی میری قربانی ہو گئی وہ کہیں ہاں بھائی آپ کی قربانی ہو گئی اب آپ ہلاک یا تقسیر کریں گے اور آرام سے باہر آ جائیں گے الحمد للہ کا یہ اہم کام پورا ہو گیا اب حج کا جو دوسرا رکن اعظم ہے دوسرا اہم فرض ہے وہ ہے طواف زیارہ وہ آپ دسویں کو کریں یہ افضل ہے لیکن آج کل ذو الحجہ کو بہت رش ہوتا ہے تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ اگر آپ سہولت چاہتے ہیں میں نے پہلے کہہ دیا افضل تو یہ ہے کہ دس الحجہ کو کیا جائے ورنہ گیارہ کو یا بارہویں کی شام یعنی مغرب سے پہلے پہلے کیا جا سکتا ہے ہاں وہ اسلامی بہنے کے جو پاکی ناپاکی کے پا, ناپاکی کے ان کے مسائل ہیں تو وہ باروی کے بعد اگر پاک ہوں گی اگر وہ اس کے بعد بھی کر لیں گی تو ان پر دم نہیں ہوگا البتہ اسلامی بھائیوں کو بارہویں کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ضروری اور اگر نہ کیا تو ان پر دم ہو جائے گا تاخیر کرنے کی وجہ سے توافظ زیارہ باروی کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے تو اب جو میں ترتیب بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو فالو کر لیں اور سمجھ لیں تو آپ کے تینوں دن بڑی آسانی سے گزر جائیں گے ابھی تقریباً شام کے چار بجے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ربی سے فارغ ہو چکے ہیں اب آپ انتظار کیجئے قربانی کا آپ چاہیں تو اپنے خیمے میں چلے جائیں چاہیں تو اگر ہوٹل قریب ہے کمرہ قریب ہے تو وہاں چلے جائیں جیسے ہی آپ کو کال ریسیو ہو کہ جناب آپ کی قربانی ہو گئی ہے آپ حلق سے فارغ ہوں اچھی طرح حوصل کریں اب مزے سے خوشبو لگائیں صرف ایک پابندی باقی ہے مرد و عورت والی وہ توقع زیارہ کے بعد ختم ہو جائے گی باقی ساری پابندیوں سے آپ آزاد ہو چکے ہیں اب آپ جناب آرام سے پیسٹ بھی کرنا چاہیں پیسٹ کر لیں اور خوشبو وغیرہ لگائیں اور اب اس کے بعد اب دوبارہ رات گزارنے مینا میں آ جائیں اگر مینا نہیں ہے تو یہی کپڑے چینج کرنے کیونکہ کپڑے تو آپ ساتھ لے کر آئے تھے مینا میں پہلے ہم نے کہا تھا اسکول بیگ میں ڈال لیجئے گا تو اب یہ رات آ گئی گیارہویں کی رات جو مینا میں گزارنا سنت ہے آرام کریں تھکے ہوئے ہوں گے آرام کریں اچھا اب گیارہویں کا دن آ گیا گیارہویں کا جب دن آیا تو اب دوبارہ وقت کب شروع ہوگا رمی کا یہ یاد رکھیں گیارہویں اور بارہویں میں جمرات کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وقت مغرب تک تو بلا کراہت جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے مغرب تک کسی بھی وقت رمی کر سکتے ہیں تو یہاں میرا مدنی مشورہ ہے کہ پھر آپ تقریباً تین چار بجے تک انتظار کریں اور تین ساڑھے تین بجے کے بعد رمی کریں سکون سے تینوں جبرات کو آپ رمی کریں گے ترتیب میں نے بتا دی ہے پہلے چھوٹے شیطان پھر درمیانے کو پھر بڑے کو چھوٹے اور درمیانی کو جب رمی کریں گے تو قبلہ رخ ہو کر کریں گے بڑے کو جب رمی کریں گے تو مکہ بائیں طرف ہوگا مینا دائیں طرف ہوگا اور اس طرح رمی کریں گے سب کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے اب آپ ربی سے فارغ ہوئے تقریباً چار بج رہے ہوں گے اب آپ میرا مدری مشورہ ہے نیند بھی اچھی ہوئی ہے لباس بھی پہنا ہوا ہے فریش بھی ہیں اب رمی کر کے آپ سیدھا مکہ پاک کی طرف روانہ ہو جائیں اب جب روانہ ہوں گے تو تقریباً مغرب کے آس پاس اب پیدل چلے جائیں تو بھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے اب مغرب تک مکہ پاک میں حرم شریف کے اندر پہنچ جائیں گے سکون سے توافظ زیارہ کریں گے وہ توافذ زیارہ جو دسویں ضلع کو شاید ڈھائی گھنٹے میں لوگوں نے کیا تین گھنٹے میں کیا ہوگا اللہ نے چاہ اکتالیس منٹ میں آرام سے تباہ زیارہ کر لیں گے آپ کے ساتھ اسلامی بہنیں تب بھی آپ سکون سے توافز زیارہ کریں گے توافظ زیارہ سے فارغ ہوں کابل شریف کے سامنے دعائیں وغیرہ کیجیے عشاء پڑھنی ہے تو عشاء بھی پڑھ لیں اب عشاء پڑھ کے یعنی اب تقریباً عشا کا وقت ہو چکا ہوگا عشا کے بعد آپ جیسی توافز زیارہ سے فارغ ہوئے اگر حج کی سہی پہلے نہیں کی تو حج کی سعی بھی کر لیجئے اور حج کی سعی کرنے کے بعد آپ واپس مینا تشریف لے آئیں آرام سے آپ گیارہ بجے تک رات کو مینا پہنچ جائیں گے دس سے گیارہ بجے تک مینا آ کر پھر آرام کر لیجئے یہ آپ کی بارہویں شب کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اب صبح اٹھنے کے بعد پھر بارہویں کا دن آ گیا زہر کے بعد سارے لوگ کنکری مارنے جائیں گے کیونکہ اب آخری دن ہے ہر کسی کو ٹینشن ہے رمی کرو بھاگو ہمیں کیوں بھاگ رہا ہے بلکہ لاکھوں لاکھ حاجی تیرویں کی رمی بھی کرتے ہیں جب ہم رکے تو ہمیں پتا چلا کہ کتنے حاجی تیروی کو بھی رکتے ہیں سنت ادا کرتے ہیں تو ہو سکے تو سنت آپ بھی ادا کریں اور اگر بارہویں کو جانا بھی ہے تو ٹینشن نہ لیں آپ بارہویں کو پھر تین بجائیے یہ سب سے مشکل تین بجتے ہیں کیونکہ جب مینا خالی ہو جاتا ہے نا تو گھڑی دیکھ دیکھ کہ انسان کہتا ہے بدری چینل والوں نے کہا تو تین بجے جانا یہ سارے ہی مینا خالی ہو گیا ایک بجے جانے دیں آپ جلدی پلیز مت کریں آپ کچھ اور کام لے لیں اپنے ذمہ کتاب پڑھ لیجیے گا آپ کچھ بدری چینل کے کلپس دیکھ لیجیے گا جائیے گا نہیں تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیے گا درود پڑھتے رہیے گا تین بجے کے بعد آپ جائیے گا آپ کو مزہ آئے گا رمی کرنے کا بہت آسانی سے آپ کی رمی ہوگی اب آپ سکون سے مغرب سے پہلے مکہ شریف پہنچ جائیں ہاں بارہویں کو اگر کسی کی مغرب یعنی غروب آفتاب مینا میں ہو گیا تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ چھوڑ کر نہ جائے اب وہ تیرہویں کی بھی رمی کر کے جائے گیارہویں اور بارہویں کو کیسے رمی ہوتی ہے کن اوقات میں ہوتی ہے کچھ مناظر آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں ہمارے ساتھ سجاد سجاد بھائی بھی ہیں تو چلے پہلے تواف زیارہ کے پرکیف مناظر اور پھر اس کے بعد گیارہویں اور بارہویں کے مناظر سلو الحدیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ کریم ہم سب کو ایسے مبارک بارش کے تواف بھی نصیب فرمائے ہے بارش کے تواف आवे کی کچھ احتیاطیں ہیں بالخصوص اسلامی بہنوں کو تو احتیاط ہی کرنی ہے اور اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ احتیاطیں کرنی ہے وہ تفصیل رفیق الحرمین میں موجود ہے مفتی سجاج صاحب نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ اگر کوئی ترتیب آگے پیچھے کر دیتا ہے مثال کے طور پہ کسی نے رمی کرنے کے بعد اس کی قربانی پہلے ہو گئی اور حلق بعد میں ہوا یہ تو ترتیب ہے لیکن اگر حلق پہلے کر دیا معاف کیجیے گا قربانی پہلے ہو گئی اور حلق بعد میں کیا تو یہ ترتیب آؤٹ ہو گئی تو اب اس کا احرام تو اتر جائے گا لیکن اب اس پر دم لازم ہو جائے گا کیونکہ اس نے ترتیب آؤٹ کر دی ہے ترتیب کیا ہے یاد رکھیے گا پہلے رمی ہے پھر اس کے بعد قربانی ہے اس کے بعد حلق یا تقسیر ہے پھر احرام اترے گا یہ ترتیب ہونا ضروری ہے ترتیب آگے پیچھے کر دے گا تو پھر اس پر دم لازم آ جائے گا چلتے ہیں گیارہویں اور بارہویں کی رمی کیسے ہوتی ہے کن اوقات میں ہوتی ہے کس طرح رک کر کے رمی کرنی ہے میں کافی دیر سے زبانی کہہ رہا ہوں شاید سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ قبلہ رخ رمی کیسے ہوگی مینا کو رسیدے ہاتھ پہ کیسے رکھیں گے مکے کو بائیں آدھ پہ کیسے رکھیں گے کچھ مناظر ہم نے آپ کے کی ریکارڈ کیے تھے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس سفر میں آئیے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اگر آپ رمی کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ رمی ہوگی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس وقت ہم تیسرے دن کی رمی ہے بارہ ذیل کی چار بج کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں شام کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے جمرے پر بہت کم رش ہے لیکن اگر آرام سے رمی کی جائے شام چار بجے کے بعد رمی کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمرہ بالکل خالی ہے بہت کم رش ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم آپ آسانی کے ساتھ رمی کریں گے یاد رہے جمرہ تو سہرا کو رمی اس طرح کرنی ہے کہ ہمارا منہ قبلہ رو رہے آپ نے جمرے کو جب الٹے ہاتھ پر رکھ کر آئیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ رمی کریں گے بقیہ مناظر آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں سلو الحبیب سلو اللہ تعالیٰ بالکل جمرے کے پاس آ ہیں اور آپ انشاءاللہ رمی کریں گے قبلہ رو اس طرف ہے تھوڑا سا کراس میں کھڑے ہونا ہے سیدھے ہاتھ اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری لیں گے یہ نیت کریں گے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بھی زیاد کر رہا ہوں جو میرے ساتھ شیطان ہے میں اس کو بھی کنکری مار رہا ہوں اور ان شاء اللہ شیطان کے باروں میں نہیں آؤں گا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اکبر بسم اللہ رب العالمین ربی والسلام وسلام سید المسلی اللہ بنا تنف الدنيا حسنه او وفي الاخره حسنه عذاب النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان اللهم ارزقنا حجم مبرور والسعي مشكوره وذنب مغفوره وتجاره لن تبور يا عالم ما في اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور مالك كريم ام سب کی حاضری کو قبول فرما شیطان کے واروں سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ شیطان کے واروں سے ہمیں بچا لے ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے والدین کا فرما بردار بنا سچا پکا عاشق رسول بنا دے اللہم ربی اسر ولا علینا یا فتاح و اللہ مربی استر ولا واستر وطم علينا خیر یا پتہ نسط و صلی اللہ علی خیر خلقی محمد والی و سختی اجماعی رحمتی الرحیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کچھ اسلام میں کنفیوز ہوئے ہوں کہ یہ کس طرح دعا ہو رہی ہے تو یاد رہی ہے ہمیشہ آپ نے بتائے دعا میں کہ یوں دعا مانگی جاتی ہے اللہ یہ دعا بھی نصیب فرمائی یہ واقعی دنیا میں میرا خیال تو ایک ہی موقع ہے جہاں ہم نے سنی ہے یا دیکھی ہے کہ جب چھوٹے اور درمیانی شیطان کو آپ کنکری ماریں گے تو اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ کر کتابوں میں لکھا قبلہ رو ہو جائے اور دعا اس طرح مانگے کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہے تو اس طرح کھڑے ہو کر یہ دونوں شیطانوں میں یعنی چھوٹے میں اور بڑے میں اس طرح دعا مانگنی ہے ہاں جب بڑے جس کو ب... چھوٹے اور درمیانی شیطان میں جب بڑے شیطان کو ماریں گے جس کو جمرۃ العکبا یا کبرا کہا جاتا ہے وہاں جب کنکری ماریں گے تو وہاں دعا نہیں مانگنی وہاں کنکری مار کے آپ نے پلٹ جانا ہے تو یاد آپ سارے تفصیل سے رفیق میں لکھے ہیں یا ایک اسلامی بھائی کر جاتے ہیں کہ وہ اسلامی کی بھی کنکریاں لے لیتے ہیں بلکہ خود ہی کہتے ہیں بزرگوں کو آپ رمی نہ کریں, اپنے کنکر دے دیں ہم مار کے آ جائیں گے تو اپنا فتوا مہربانی کر کے بانا چلائیں اور ہماری اسلامی بہنیں بھی یا بزرگ بھی ایسا نہ کریں ویسے چلتے پھرتے رہتے ہیں رمی کے وقت کیوں نہیں جاتے اب جو میں نے اوقات آپ کو بتایا مدری چینل میں آپ کو دکھائے اس وقت تو آپ کسی کو بھی ساتھ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلامی بہنوں کو لے جائیں ویل چیئر والوں کو لے جائیں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ مریض اگر چل کر نہیں جا سکتا تو سواری پر لے جائیں اور اگر اس میں ہمت نہیں ہے کنکری مارنے کی تو بھی بہتر یہ لکھا کہ اس کے ہاتھوں پہ رکھ کے رمی تو یہ اتنی جلدی نہ جان چھڑا لیا کرے یہ بڑا مبارک موقع ہے اور ایسا نہ ہو کہ آپ رمی کرنے کے قابل تھے اور آپ نے رمی نہیں کی تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا تو ہمیں رمی اپنی خود ہی کرنی چاہیے بس اوقات کا آپ اگر خیال کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی بہرحال دسویں کی رمی بھی ہو گئی گیارہویں کی رمی ہو گئی بارہویں کی رمی ہو گئی اب اس میں ایک اور واجب باقی ہے اور وہ ہے طواف رخصت طواف رخصت آپ تواف زیارہ کے بعد جو بھی طواف کریں گے وہ توافر رخصت ہے مگر طوافر رخصت ہے آفاقی حاجی کے لیے جو مکے میں رہنے والا ہے یا جدہ سے حج کرنے آیا ہے نکات کے باہر سے نہیں آیا اس پر واجب نہیں ہے ہاں جو آفاقی حاجی ہے پاکستان انڈیا انگلینڈ یا کسی اور ملک سے گئے ہیں ان پر تواف رخصت واجب ہے تو اپنی فلائٹ یا اپنی روانگی سے کچھ پہلے آپ تواف رخصت کر لیں اور طواف رخصت جب بھی کریں گے جو طواف زیارہ کے بعد والا طواف وہ تواف رخصت ہوگا یا آپ اور طواف کرنے کے بعد جانے سے پہلے طواف کریں گے وہ تواف رخصت ہوگا ہاں اس میں ایک تھوڑی سی لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم نے تواف رخصت کر لیا ہے اب فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے یا تھوڑی دیر بعد جائیں گے تو ہم تو کعبہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم تو الوداع کر ہیں ہم تو رخص کرائیں تو ایسا نہیں ہے تواف رخصت کے بعد ایک اور طواف آپ کر لی دی اب وہ تواف رخصت ہو جائے گا تواف رخصت کے بعد آپ کعبے کا دیدار کرنے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ طواف رخصت جو ہے وہ نم آنکھوں کے ساتھ اشک بار آنکھوں سے کرے بار بار یہ دعا کرے کہ مولاب جا رہا ہوں پھر بلانا اور پھر مجھے طواف کی سعادت نصیب کرنا اس میں اس سے پہلے ہماری مجلس نے آپ کے لیے ایک مختصر سا گلدستہ بنایا مفتی صاحب بھی اس میں ساتھ تھے ہم گئے اسی نیت سے تھے حالانکہ ہم نے اس ٹرین میں یوں سمجھیے کہ ہمارا کنکریاں مارنے کے لیے سفر نہیں تھا مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لئے سفر تھا مگر ہم نے اس کے ٹکٹس لے لیے تھے کئی حاجیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ٹکٹس دیے جاتے ہیں تو جو حاجی منا عرفات مزدلفہ میں ٹرین میں سفر کریں گے وہ سفر کیسا ہوگا وہاں جا کے کنفیوز نہ ہوں تو اس ٹرین کی بھی ہم نے آپ کے لیے کلپ بنایا ہے آئیے پہلے اس مبارک ٹرین کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کو ان طواف رخصت کے پرکیف مناظر دکھائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے فورتھ فلور پر ہیں اور یہیں سے ٹرین کا راستہ بھی جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ گاڑیاں جو چل رہی ہیں یہ حاجیوں کو نیچے سے ٹرین اسٹیشن تک لانے کے لیے ہیں تو وہ بزرگ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں حجنے اور حاجی وہ اس گاڑی کے ساتھ بھی ٹرین اسٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ پیدل جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو ٹرین کے مناظر بھی دکھائیں گے جو مینا عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ٹرین چلی ہے وہ کس طرح استعمال کرنی ہے اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں اور ٹرین میں کس طرح سفر ہو سکتا ہے ان وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مینا اسٹیشن نمبر 3 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جمرات مینا 3 جہاں بڑا جمرہ ہے وہاں یہ سٹیشن ہے یعنی یہاں سے مینا 3 سے یہ شروع ہوتا ہے ٹرین کا جو آپریشن ہے ایک ٹرین میں کتنے لوگ آتے ہیں سات ہزار لوگ آتے ہیں کتنی دیر رکتی ہے یہاں پر ٹن سیکنڈ سے 20 سیکنڈ رکتی ہے اور یہ ارفات کتنی دیر میں پہنچ جاتی ہے دس منٹ میں ارفات پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ ہم چلتے ہیں है اسلام بھائی سات ہزار کے قریب لوگوں کی کیپیسٹی ہے اس ٹرین میں اور بیس سیکنڈ کے لیے یہ رکتی ہے ان شاء اللہ ٹرین میں جا کر بھی آپ کو بتائیں گے یہ ٹرین شروع ہوتی ہے جمعرات مینا 3 سے اس کے بعد مینا ٹو اور پھر مینا اس کے بعد مضطلفہ شروع ہو جاتا ہے مضطفہ 3 مضطلفہ 2 مضطلفہ 1 پھر عرفات شروع ہو جاتا ہے عرفات 3 عرفات 2 عرفات 1 آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا خیمہ کس اسٹیشن کے قریب ہے تو آپ آسانی سے اس اسٹیشن پر پہنچ سکیں گے تو یہ بہت اچھے انداز میں یہ نظام بنایا گیا ہے لیکن جن لوگوں کے ٹرین کے قریب خیمے ہیں وہ تو ٹرین میں سفر کریں جن کے خیمے ٹرین سے دور ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے دیکھئے پھر ٹرین آ گئی ہے میرا خیال ہے ایک منٹ ہی ہوا ہے اور دوسری ٹرین بھی آ گئی ہے تو اب انشاءاللہ اس ٹرین میں ہم ان شاء اللہ سفر کریں گے لبائک اللہم لبائک لبائک لا ان الحمد لا جمرات سے چلا ہے یہ ہمارا کافلہ اور اب یہ مینار ٹو اسٹیشن کی طرف پہنچے گا اور یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں اور یہ ابھی تو بڑے سکون سے بیٹھے ہیں کیونکہ عید کا تیسرا دن ہے ورنہ جب پہلا دن ہوتا ہے تو یہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی سات ہزار لوگ ایک باری میں ٹرین میں شفٹ ہوتے ہیں تو لیکن ظاہر ہے پانچ دس منٹ کا راستہ ہے تو کھڑے ہو کے بھی سفر بہت اچھا سما ہے ایسی چل رہا ہے تو گھبرائیے نہیں بڑا آسان سفر ہوتا ہی ہے یہ بہرحال سواری کی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحان الرزی سخر النا ہا را لہو مکر بینا الابینا لمن کا لبون بہرحال ٹرین سے سفر ہو بس سے ہو یا پیدل ہو لبیک پڑھتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے یہ سبق رہے سفر رہے ہاں لبیک جو ہے وہ حاجی کی کب موقوف ہوگی جب حاجی جو ہے یہ جو حج تمتو کرنے والا حج کران کرنے والا جو ہے میں اس کو ذرا مفتی صاحب دیکھ لیجیے گا کہ لبیک کی جو موقوف ہونے کا میں خیال رمی کرتے ہی لبیک موقوف ہوگی مفتی صاحب اس کو بھی کلیئر کر دیں آئیے چلتے ہیں طواف رخصت کے پرکیف مناظر دیکھتے ہیں. مرت میں اپنی ماں گایا پائاہی مد رہو مت تو اپنی خود پہ مگر موتے اللہ اللہ رب کریم ہمیں بار بار یہ مناظر دیکھنا نصیب فرمائے طواف خانہ کعبہ کا حسین منظر عطا فرمائے جب آپ جمرے کو پہلی رمی کرتے ہیں اس وقت جو لبیک ہے وہ موقف ہو جاتی ہے یعنی اب لبیک کا وقت ختم ہوا تو اس سے پہلے جتنی ہو سکے اس سفر میں آپ نے لبیک پڑھنی ہے مینا میں مصطلفہ میں عرفات میں اور جب واپس جمرے کی طرف جانا ہے اس وقت بھی لبیک شکریہ آپ کا سلطان پینے والے مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے اے یہ احسان احسان مدینے والے میر پڑ کے پایا چھوٹے نہ الہی اب سگے در جانا کاش اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا وہ گناہ سے احسان مدینے والے آشا یا آ اللہ ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لوگ امریکہ کو ایک بار دیکھ لو یا رسول اللہ سیکڑوں کے دل کر کریے ہیر ہے رجو علم کی میرے کے کا اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نگاہِ لطف کے امید امیدوار ہم بھی ہے لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہے ہمارے نستے تمنا کی لازمی رکھنا تیرے فقیروں میں شہری ہم بھی ہے بلاتے رہنا کا نوازتے رہنا کا نگاہوں میں رکھنا کا کمبریشر میں بھول نہ جانا آگا بڑا گناگار ہوا کا مجھے بھول نہ جانا آپ سے بڑی محبت آکا کیا گناگار مگر آپ کا آپ کے غلاموں کا گلاب آکا آپ کے سگوں کا میں آکا میرے بابا آپ پر گنا نہیں سرکار تمہیں چھوپر پر ہاؤس لے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لے دے آیا ہوں آقا سے شفاعت کی خیرات لے دے آیا ہوں کریم کے در پر جھولی بھرنے آیا ہوں ایک مجرب ہوں بخش لینے آیا ہوں قابل نہیں تھا مگر بلاوے پر آیا ہوں اگر یہ جذبات ہوئے نہ میٹھے اسلامی بھائیوں تو پھر مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں نخرے نہیں ہوں گے کئی حاجی انتظامات کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کئی کہتے موسم اچھا نہیں ہے کئی کہتے آرام نہیں ہو رہا کئی کہتے کھانا ٹھیک نہیں دیکھو اس پورے سفر میں یہ نہ کہنا ارے ہم تو کابر ہی نہ تھے وہاں بلانے کے ایک قیدی ہے جس کو زنجیریں لگی ہوئی ہے بادشاہ کے دربار میں گیا ہے کہ دیکھو معاف کیا جاتا ہے یہ سزا سنائی جاتی ہے اس طرح کا کوئی قیدی ہونا اس کے نکھرے نہیں ہوتے بس سر شرم سے جھکا ہو کہ میں کہاں آ گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی وہاں جو دل میں ہے نا وہ ارض کرنا آقا کو نہیں سناؤ گے تو کس کو سناؤ گے ساری زندگی تو یہ کہتے رہے انہیں ہم دل ہی دل میں ہال دل اپنا سنائیں گے انہیں ہم دل ہی دل میں ہالے دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں اب پہنچ گئے ہو اپنے دل کی بات کرنا بہت سارے حزائرین جب وہ کتابوں سے پڑھ کر سلام پڑھتے ٹھیک ہے لیکن یہاں دل کی سنی جاتی ہے آپ کی کیفیت آپ کی رکت آپ کا تڑپنا کام کر جائے گا امیر علیہ سنت نے ایک بڑا شاندار واقعہ لکھا مدینہ منورہ میں چودہ سو پانچ کی حاضری میں امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ میرے ایک تیر بھائی مرحو ماجی اسماعیل نے واقعہ سنایا دو یا تین سال پہلے تقریباً پچاسی سالہ ایک حجن ایک بوڑھی عورت سنہری جالیوں کے رو برو سلام عرض کرنے حاضر ہوئی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سلام تو سلام کرنا شروع کیا اس کی اچانک ایک عورت پر نظر پڑی ہے خاتون پر جو اپنی کتاب کے ساتھ بڑے القابات بڑے عربی پروناؤنسیشن کے ساتھ مخارج کے ساتھ وہ القابات کے ساتھ عرض کر رہی تھی یہ دیکھ کر وہ ان پڑھ جو تھی اس کا دل ڈوبنے لگا عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں جو اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ عرض کر سکوں مجھے ان پڑھ کا سلام آپ کو کہاں پسند آئے گا دل بھر رو دھو کر چپ ہو گئی رات جب سوئی تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی کیا دیکھتی ہے کہ فرحانے امت کے والی سرکار عالی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے ہیں لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے مایوس کیوں ہوتی ہو ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرما لیا تو آپ کی جو مادری زبان ہے جو آپ کی کیفیات ہیں مجھے ایک دو تجربے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑے عجیب و غریب ہوئے ہیں آج تک بھولا نہیں میں چاہتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک بار میں سب جالیاں جا پہ قدمین شریف ہے وہاں کھڑا تھا سلامت کر رہا تھا میرے پیچھے ایک ظاہر مدینہ آشق رسول تھے میں نے آج تک دیکھا نہیں ان کو میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے جب وہ سلام پیش کرنے لگے تو تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ ان کی آواز زیادہ تھی کہ میں اپنا سلام پیش کر رہا ہوں وہ اپنی آواز میری اس گفتگو میں یعنی میرے سلام میں مجھے ایسا لگا کہ کچھ رکاوٹ ہو رہی ہے لیکن جب, جب میں نے ان کی باتوں پر غور کیا کہ وہ کس انداز سے نبی پاک علیہ اثرات اسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں میں اس کا ایک خلاصہ ایک خاکہ پیش کرتا ہوں <سؤال> یعنی وہ پتا نہیں پاکستان کے کسی شہر کے رہنے والے تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں مثال دے رہا ہوں وہ کہتے تھے انہوں نے کہا کہ میں گجرا والا سے آپ کے در پر آیا ہوں آکا بہت دور سے آیا ہوں آپ کے در سے نہیں پاؤں گا تو کہاں جاؤں گا میری جو بچوں کی امی ہے جس کا نام یہ ہے اس نے بھی آپ کو سلام کہا ہے آقا وہ بڑی بیمار رہتی ہے ذرا اس پر بھی نگاہ کرم کیجئے گا آقا جو میرا پڑوسی ہے نا جس کا نام سہیل ہے ہاں وہی اس نے آپ کو سلام دیا ہے وہ جو میرے چچا کا بیٹا ہے خالد اس نے بھی آپ کو سلام دیا میٹھے اسلامی بھائیوں میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو اس بندے کا کنیکشن تھا جو ان کے الفاظ میں اپنا تھی وہ کہتا رہا ہم روتے رہے روتے رہے اب میں نے کہا جب یہ سلام پڑھ کے فارغ ہوگا تو میں پیچھے مڑ کے ان کا ہاتھ چوموں گا جب میں سلام پڑھ کے پیچھے مڑا تو وہ اسلامی بھائی بان نہیں تھا وہ ایک دیہاتی انسان تھا اس نے کوئی الکا بات نہیں کہے تھے لیکن وہ پندرہ بیس منٹ تک ایسا مجھے محسوس ہوتا رہا کہ وہ گویا نبی پاک علیہ السلاط و سے گفتگو کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے اس کی اپنائیت بالکل اسی طرح <تصفح> ایک بہت بزرگ ہمیں ملے مزید نبی شریف میں سفید انہوں نے جو لیا ہوتا ہے بھی باندھی بھی تھی وہ کونے میں بیٹھ کے دعوت اسلامی مدنی چینل پر بھی آتے ہیں ہم ان کے پاس چلے گئے میں نے کہا بابا جی ساڈے واسطے بھی دعا کرو آپ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے کانوں میں وہ گونج رہی ہے وہ بابا جی کیا کہتے ہیں میں توڑے واسطے کی دعا میں گناگار میرے آکر نے میں بلا لیتا یہ کہا اور وہ جو کی کتار روئے میرے آقا نے مینو بلا لیتا وہ کہتے رہے روتے رہے روتے رہے پتا کیا کہتے ہیں کچھ اس طرح کا دیکھو کہ میں گناگار میں جو اور کنیکشن سمجھ یہ آ رہا ہے کہ یہ دربار وہ ہے کہ جہاں دل دیکھا جاتا ہے جہاں کیفیات دیکھی ہی جاتی ہیں ہمیں نہیں معلوم کون کتنا قریب ہے کون کتنا لے کر جا رہا ہے اللہ کرے کہ نیکوں کا صدقہ ان اشاک کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے خاص طور پر یہاں میں مدنی مشورہ دوں گا کہ آشقا نے رسول کی جو ایک سو تیس حکایات ہیں یہ کتاب ضرور پڑھیں آپ کا ذوق بڑھتا رہے گا مدینے والے مدینے میں حاضری کیسے دینی ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہو کر ننگے پیر رہا کرتے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں سواری پر نہ بیٹھا کرتے بلکہ اپنی حاجات جو طبعی حاجات ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے اتنا عشق تھا ان کے اندر یہاں میں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں کہ جو آشکان رسول مدیرۂ منورہ کے ادب کے لیے ننگے پیر رہنا چاہتے ہیں وہاں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ننگے پیر تو رہتے ہیں لیکن پھر وہی قدم لے کر مسجد نبوی شریف میں جائیں تو آپ خود غور کر لیجیے یہ درست نہیں ہے تو اپنے ساتھ ایک چپل کا جوڑا ساتھ رکھیں جب مسجد نبوی شریف کے اندر جانا ہو یا کسی بھی مسجد میں جانا ہو تو اچھی طرح پیر دھو کر جائیں کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہ دیں اور یہ ہمارے دل کو بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ پیر اس طرح کے آلودہ ہوں اور ہم اس مبارک جگہ پر لے جائیں یا اس طرح کے موزے پہن لیے جائیں کہ وہ موزوں سے ہمارے پیر مٹی والے نہ ہوں. یعنی آلودہ بھی نہ ہوں اور اس کو, پھر کو اتار کر پھر ہم مزد نبی شریف میں جائیں تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا بہرحال اب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں کتاب میں پورا تفصیلی طریقہ موجود ہے چند باتیں اور عرض کر لیتا ہوں کہ آپ نے حاضری کس طرح دینی ہے تیاری ہو گئی ہے اب ادب بنے ہو سکے تو بابے بقی سے حاضری ہو حاضر ہوں کہ یہ قدمین شریفین سے حاضری کا طریقہ ہے لیکن بعض اوقات جو ہے وہاں وہ سے حاضری کا موقع نہیں ملتا تو اب بابل سلام سے جانے کی بھی علماء کرام اجازت دیتے ہیں بہتر یہ ہے کوشش یہ کرے کہ باب البکی ہی سے حاضری ہو اب سراپا ادب بنے زیر کندیل ان چاندی کے کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی جانب مشرق میں لگی ہوئی ہے قبلے کو پیٹ کیے کم از کم چار ہاتھ یعنی تقریباً دو گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار علی بکار صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ انور کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں کہ فتح آلمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یق کما یقلاح یعنی سرکار علی اصلاح کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے اسلامی بھائیوں اصل موازہ شریف کہا ہے سنہری جالیوں میں میرے آکا کا روزہ انور کس طرف ہے اور شیخین کری کے روزہ انور کس طرف ہیں میرے شیخ طریقت ابیر علیہ سنت نے ایک ماڈل کو سامنے رکھ کر بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے اس کا ایک مختصر مدنی گلدستہ ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے باب سلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں یہاں سرکار کا چہرہ صلی اللہ مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے لکھ دیا کہ یہیں سلام ارض کرو تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک انگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا ہے تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرے انور ہے شیخ عبد اللہ محدید دہلوی علیہ رحمت اللہ القی نے جزب القلوب میں اسی جگہ کو موازہ شریف قرار دیا ہے چہرے انور یہاں ہے اور اہل حضرت نے بھی اندازہ میں کسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے اور دو گز دور ہاتھ نہیں لگانا ہے چومنا نہیں ہے بلکہ انداسن چار ہاتھ یعنی دو گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی پسند مرضی کی جگہ تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا ہے این اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ چار ہی ہاتھوں بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار عالت سلام عرض کیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ میٹھا مدینہ ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو उसकी ہوگی اس کی اور اب को کے کابے کو جب رخ تو اس کابے کو پیٹ کرنی ہوگی ادب का یہاں کا سنہری جالی ہوگا سرکار کی بارگاہ حاضری کا ادب لے اچھا اب یہاں سلام ارتق کر دیا تو اب اس سلام کے نام تھوڑا سیدھے آپ کی طرف آئیں گے نا یہ نظر آ جائے گا یہ سوراخریف تو یہاں سدی اکبر اللہ تعالی کا چہرہ انور ہے قبر میں اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سوراخ پر تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے اور اب دونوں کو جمع کے سیخے میں سلام عرض کیجئے یوں تو رسمیں میں نے دیکھا کہ اچھا بلا آدمی بہ جاتا ہے لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائیے اب مثال کے طور پر اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں اور یوں جو کر رہے تھے ان کو بے چاروں کو پتا نہیں ہوتا تو اب یوں ریلے میں تو بہت جائیں گے آپ اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے آپ کی طرف تھوڑا پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں جب کڑے ہوں گے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے اور پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرح سے نکل رہا ہوگا اور آپ کھڑے ہو کر سلامت کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو ہو سکتا ہے خوبصورتی کے لیے گنے بند بنایا ہوا ہے میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ اور شیخ نے کریمین صدیقی اکبر اور فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ نما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں اب بڑی بڑی نقلی خبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں یہ سب غلط ہے کیونکہ وہ پنج گوشا دیوار ہے پانچ کونے والی اندر میں یہ پنج گوشا دیوار آج کل کی نہیں ہے فی الدین عمر بن عبد العزیز عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے تو یہ اندر قبروں کی تصویر ممکن نہیں ہے نکالنا یہ چہرے کیوں اتنی فصلوں پر ہے تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبلا رو لیٹے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شانے کندھے مبارک کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبلا رو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے پاس فاروق یادو اندر فرمائے یہ سوراغ شریف جو بڑا اس پر مواضع شریف نہیں ہے چہرے انور اس طرف نہیں ہے بلکہ یہ چین شریف جو ہے نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرے مبارکہ یہاں ہے یہ آشفوں میں دور کی بنی ہوئی مبارکہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور کے سامنے مواظہ شریف کے سامنے بڑا پیارا وظیفہ پڑھنے کے لیے امیر علیہ سلت نے لکھا ہے رفیق الحرمین صفحہ 230 پر کہ جب قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو تو یہ آیا شریفہ ایک بار پڑے ستر مرتبہ یہ عرض کرے صلی اللہ علیہ رسول اللہ مختصر درود یاد کر لے بلکہ رپیٹ کر لے صلی اللہ علیہ رسول اللہ فرمایا فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے اے فلا تجھ پر اللہ کا سلام ہو پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ ازد اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو فرحان اللہ اچھا دونوں مسجد نے کریمین میں ایک احتیاط کرنی ہے کہ مسجد الحرام مکے میں یا مسجد نبوی شریف میں جب بھی داخل ہوں احتکاف کی نیت کر لیا کریں مکے میں ایک احتکاف ایک لاکھ کا ثواب ملے گا مدینہ منبرہ میں پچاس ہزار احتکاف کا ثواب اور دونوں مسجدوں میں کولر لگے ہوئے ہیں زمزم شریف وغیرہ پینا ہوتا ہے تو احتکاف کی نیت ہوگی تو یہ زمزم شریف وغیرہ پینا کھجور وغیرہ افطار اگر آپ کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں شران جائز ہو جائیں گی یہاں یاد رہے کہ خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد نبوی شریف میں ہی میں ادا کیجیے نبی پاک علی سلاسلام کا فرمانے علی شان ہے جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے تو روزانہ گویا پانچ حج کا ثواب آپ کما سکتے ہیں اور مدینہ منورہ میں بھی عمرے کا ثواب ہے بتایا آپ کو سبحان اللہ مسجد قبا شریف کی حاضری دیں گے وہاں دو رکایت نفد ادا کرے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے تو ہو سکے تو روزانہ مسجد قبر شریف کی صبح و فجر کے بعد جائیں شراک چاشت وہاں پڑے سبحان اللہ میرے آکا علط السلام کبھی پیدل کبھی سواری پر تشریف لے جایا کرتے پھر وہاں عہد شریف کی حاضری کو جائیں بالخصوص سید سعید سیدنا حمزہ رضی ربی اللہ تعالیٰ شودا عہد کے دربار میں جائیں خوب وہاں پر دعائیں کریں سلام پیش کریں تو مدینہ منورہ میں بہت بے شمار زیارتیں پورا مدینہ ہی زیارت ہے قدم قدم پر زیارت ہے میرے آکا کا شہر ہے تو خوب یہ آٹھ دس دن عموماً حاجی کو ملتے ہیں یہ بہت جلدی گزر جاتے ہیں یہ بہت جلدی گزر جاتے ہیں یاد رکھیں ان ایام کو خوب استعمال کیجیے گا میں ایک سوال حاجیوں سے ضرور کروں گا آپ اگر چالیس دن رہے پینتیس دن رہے ذرا پورے دن کی کیلکولیشن نکالیں کہ ڈبل بارہ گھنٹے دن میں ہوتے ہیں میرا کتنا وقت حرم شریف میں مسجد الحرام میں یا مسجد النبی میں گزرا شاید پورے دن میں دو تین گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں گزارتے باقی کہاں جاتے ہیں بیس گھنٹے آپ کچھ آرام کر رہے ہوتے ہیں کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں کچھ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ کریں وقت گزارے ان دونوں مبارک مسجدوں میں مسجد نبوی شریف میں وقت گزارے اور پھر روزہ ریاض الجنہ سبحان اللہ اس طرف روزے کا نور اس سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری واہ واہ تو جنت کی کیاری واہ موجود ہے اس میں جا کر نوافل پڑھیں درود پاک پڑے تلاوت قرآن کریں یہ دن اسی طرح ادب و شوق کے ساتھ گزارے اور اب جب وقت آئے جدائی کا ہے مدینے سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی مدینے سے لوٹنا کس آشق کو گوارہ ہے شاعر لکھتے ہیں نا پلٹتا ہے جو ظاہر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے خوب روتے ہوئے اشک بہاتے ہوئے غمگین دلوں کے ساتھ اس طرح واپس آئے کہ سرکار علی علیہ صلاف اسلام سے بار بار عرض کرے کہ یا رسول اللہ پھر جلد بلانا پھر پیچھے آ کر پھر پڑپ پی نگاہوں سے دیکھے کہ شاید جس طرح بچھڑے ہوئے بیٹے کو ماں بلا لیتی ہے آقا پھر بلا لیں گے <سؤال> الوداع <سؤال> پڑھتے <سؤال> ہوئے اشک بار آنکھوں سے <سؤال> اس طرح <سؤال> دیکھیں. <سؤال> دیکھیں دنیا میں بھی مہمان اسے دوبارہ بنایا جاتا ہے جو میزبان کو کوئی اچھا تحفہ دے میزبان کا اس کے, اس کے مکان کا خیال رکھے مدینے میں جتنے دن رہنا اچھے مہمان بن کے رہنا تاکہ پھر بلایا جائے اور آتے آتے نبی پاک علیہ السلط اسلام کی بارگاہ میں اچھی نیتوں کے تحفے پیش کر کے آنا کہ آقا مدینے سے تو جا رہا ہوں جلدی بلائیے گا مگر اب جاؤں گا تو جب تک زندہ رہوں گا آپ کی سنت پر عمل کروں گا میرا لباس میرا چہرہ میرے انداز میرے اتوار میری کمائی میرا گھر بار اب سب کچھ آپ کی سنتوں کے مطابق ہوگا کیونکہ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ کروڑوں لوگ تڑپ رہے تھے آپ نے مجھے مدینے بلایا آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اپنا مہمان بنایا اب میں نمک حلال بنوں گا اور آپ کے اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی آپ کی سنتوں کے مطابق گزاروں گا بلکہ میں یہاں تو یہ مشورہ بھی دوں گا کئی حاجی کہتے مدینے جاؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا مکہ پاک جاؤں گا تو نمازیں پڑھنا پابندی سے شروع کر دوں گا ارے جانے سے پہلے آج سے یہ اچھے کام کرنے شروع کر دیجیے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو جا ہی نہیں پاتے اس سے پہلے قبر میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں جانے سے پہلے ہی اپنے سمجھے اعمال کو درست کر کے توبہ کر کے جانا چاہیے اللہ کریم ہمیں مقبول با اور با شوق حاضریاں نصیب فرمائے الوداع امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے انداز میں اپنی کتابوں میں لکھی ہے دو تین اشعار اس کے بھی سن لیں اے کاش جب مدینے میں حاضری بھی ہو وہ بھی با ہو مقبول ہو اور جب مدینے سے اگر الوداع ہو اے کاش ایسا ہو جائے کہ سرکار اپنے قدموں ہی میں رکھ لے لیکن اگر واپسی ہو تو وہ بھی اشک بارہ سے ہو امیر السنت لکھتے نا کاش قسمت میرا ساتھ دیتی کاش قسمت میرا ساتھ دیتی موت بھی یا بری میری کرتی جان قدموں پہ قربان کرتا الوداع تاجدارے